اپنے بینا سب کے ساتھ تو آپ کتنے بیٹھے یہ حقیقت کھا رہی ہے ہر بندہ ہوں اندر سوال بن گیا کہ یار کس آ تھوڑے رکھتے نالبا لینا ڈبا دینا پورا لینا دوسرا ڈبا دوں گا وہ خود بولا کرتاب سارا سلسلہ کہ بھائی حقیقت ہو رہے سمجھ آ گئی ہوگا کدی اس بندے کی فکر سننا کدی بھی اس بندے دور نہ لیکن سارے پتا سوچتے ہیں لیکن جا بندہ نقص پیشہ معاشرے ملاقات کی لندن کس سے دورے ملاقات کر کے دوسری ملاقات کروں گے پتا ہوگیا بھی روزی صاحب مت لگی ہے بڑی بڑی خوشی ہوئی اپنے بچے تھوڑی دیر بعد کرنا چاہیے ساروں تھوڑی دیر بعد صحیح کام کر لیا سب کچھ سوکھا تھا وہ خوش ہوتے ہیں کئی جی نہ وہ فجر تو بعد ایڈر ٹائم کٹ چکر چکر لگے کی بن رہا ہے ابھی کی رہے ہیں مطلب جلدی صحیح نے وہ تو دھیان دیں سارے سال اب چلیزی مرکزی مچتے ہونا فکر بنی ہے جن کو نہیں پشا کے کتاب لگایا کافی بیان ہونا جی ان رات کتاب کی نشاندہی کی بچا چاہیے نمبر آ کتاب تو کتاب گجرات بازار فون کرو تنقاتے زبان ہاں وہ بچہ رات ساڑھے راسے دس وہ نمبر کس طرح اس بچے کا ملا ان بول رہے ہوشی ہو جائے گجرات مدرسے چون چکے او کی گل کتاب ایک کہڑی کی گل پڑھی تھی نو بلا میرے سال حکومت کردہ ہو گئی ہے گان کا پتا لگ سکیا میں آخر میں گلا کر جی ابھی پاک ذات اتنا غلیظ قسم کی گال کافر جی نہ یار سوچو تو سہی پڑھا مرتا جنا کتاب رکھی بیٹھے انشا ہے ایک ہوں نقلے کوفر نقلے کوفر نہیں انشا ہے وہ دلانتی کا ایک بنا کے کافر بچے انہیں پیش ہے۔ اور پھر ان پتا لگنے کے باوجود نے پڑھ آ رہے ہو لا رہے ہو پڑھا کے دور کی گل ہے وہ لانتی تاری گا چل ہر کون کی ہے میرے سنت والی گلو کہ اس وقت ہر کسی گٹییا وہ انتہائی کئی گزری جی وہ مرضی آخوی خلاف نہ کریں نہ چٹائی دو ہزار ستارہ ہی ہوتے ہیں وہ کار بندہ پریشان ہو جائے تو یار بندہ میںریقل بتا جسر شروع کی یہ تو تریقہ ہے کلیل یہ آپ تریقہ ہے کہ لیوجہ تر کیمرا والی ہے تم تبدیل نہیں کر رہے ہو برائی کر رہے پھر وہاں نے یہ گل منی ہے کراچی کا مولوی بچا آیا کتاب ساڑے کوئی ہے وہ کہ جی اصا سکل دیا ٹیچر کا لباس ویخ رہے تو سڈے دل دچے کہہ رہے نہیں کہ جیس بسات اٹھتے ہیں کہ نسل جیسی ختم ہونا شروع ہو رہے ہیں کتاب ہزار دے شایع ہوئی ہے پردہ ضروری ہے جی لڑکے استاد تو پردا لڑکیاں استعانیا تو پردہ کرتے اندازہ لگا کہ یہ کتھے تک نمبر پہنچ گئی ہے حکم شریفی وہ بازاری عورت ہے اور بازاری عورت تو پردہ کر رہے ہیں مسلمان عورت آزاری عورت کمی نہیں جی وہ اپنے یار سے اپنے ساون دیر ہوں وہ سورا دال جا کے تو ساری کہانی دستے فلاں دیرانا کے ساتھ آ گیا ہاں وہ نقشہ پیش کر دیں مرد اقبال آدھا سہی عورت کا پرد مرد مرد کا پردا گندے برے انسان تو ہی یہ تو پردا آنے بچے کا نہیں دے بچے سب تو یہ لائی اور بندے گا لیکن وہ پتا ہی نہیں ایسا لگا پتا ہی نہیں جہے وہ دلہن حضرت شاہتے سوارے فکر یار میں نا ایمان نال سدیا تو کسی بندے آ یعنی ایسی فکر کے جتوں سرا برابر بھی باتیں برتھ بھی لگی میں اسلام میں دار ہو ساریا بند نے کامل فکر صاحب آ رہے ساحب والے فکر کیونکہ اقبال ایک گل جی گل کر گیا نا نکل کے سارا سے جس نے روبا کی سلطنت کو رکھ روم کی سلطنت سبٹی ہے رومس دو اور فرما رہے سنا ہے یہ کچھ سی اس میں شیر پھر ہوشیار فقیر کوئی فکر ہے کر کے ہر مال بھی پریشان ہے یار ساجو بار نہیں کون کی جنگل آئے نا ساری دنیا پاگل کی گل تو ٹھیک ہے رام راج سمجھو رات جا بخود ہی ہے چوٹ کے سمجھے آئی معلوم راست اللہ پرواس کا رسو لے کر بلکہ نبی نہیں لے سکتا سن کے آیا میں چلنا دیا میں دو چار گلا جی نشین بنا دے نا آس پاس کیڑے آس پاس جو چل پستا شریف لائے نا میرے اندر جی شوا اڑیاں کھلوتی سن میں سمجھنا چاہتا سکری کوئی بری نہیں بہت سکتا بہت تھوڑا بہت تیار کیا میں اسے کیا پتھر بھی مالی خاص کر میں کہنا مالی میں لے کے آیا جی کالج کھولے سب ڈبر کالج میری داڑھی منڈے منہ میرا کال <سؤال> کر پورے لینا چکن ہے تو گول مرنا بہتر گھر میں بولا <سؤال> سر <سؤال> سونا اتنے ہے جی کسوٹی کوئی کونی پرکھ والی شاید دین دیمان جی حق حقیقت ہے نا یہ شاید قوم کو اگریز پہ کسوٹی کا لے جانا بعد چ ہر دو نمبر شیطان ابلیس دجال جال میں دجل فریب چل گیا لاکھ بیٹھا کہ دو لاکھ لائی بیٹھا کہ دس لاکھ لا موجود تو پانی چلتا اساں او کوش نہیں کرتے کسمتی دے رہا ہوں کسمتی خری شریت اللہ فرمات نکل کے شہرہ سے جس میں کی سلطنت کو دیا. روم یہ دی دی. جی جی. عمل سڈا جو مرضی کے صحابہ درام تابے تبا تابے قرون خلافا اسلام کے ترقی آفت ہو بازاہدی سوایات اتباعت چوتھا اس اور گل ہے کہ ہوں روج سوال کیونکہ پہلے جنہیں اتوار مسلمانوں کے ان دوران سیاسی سوال آلمی تو روحانی نہیں سیا مسلمان دینی مدارس خان خاواں روحانی جگال جی آتی گلبا انگریز لانتی مکار تال اکبال ہے جس کی روبا کے آ گئے ہے چورے ہے ایڈا لانتی اگریز اے لومڑی جے شی جس کی روباہی چلاکی نا طاقت ہے طاقت نہیں مطلب مکار ہے لومڑی اللہ ہوں لومڑی دے شیر دا کوئی زور ہے جہدنا ہر مناسبت ہے لیکن مکاری کی وجہ مثال مشہور ہے کہ شیر کو سر جاتی یہ ہوئی شاید اکبال کا تشبیل ہے جس کی کے آگے کہ کو کچھ ہول کوئی سودا نہیں وہ ہے نفسا نہیں کہ نفس کا سودا ہلا مقابلہ کہ آزاد مر چڑ ہوتیے نے اک بند کر دینی ہوتی ہے چڑیا دن جال نہیں دستا اصل جال دستا لیکن وہ موتی جاگ آ گیا ہیرس والا ہوں اکھ کال نہیں دسنا کھ بال کیلس میں راشم ربو دم دانو دامش سستا خدا دانت کے مانند براہیم سے بے پرواہ بنارے وسطہ ایس موجودہ ہوں دیکھو مثال جہی میں وہ کھے دے رہے ہیں موجودہ تعلیم کے جادو کو میں نے توڑ دیا نا یعنی حکیم آدمی حکیم اس کا لفظ ہر ایک جچا تو لیا بولنے میں نکل جانے حکیم جڑا بولتا ہے وہ حکمت کے تحت ہر لفظ ہوتا ہے موتی جوڑتا جیسے موتی ضرورت ہوتی نا موتی جیتے موتی کی لڑ آنی اتنے اگلا پرانا رکھے گا اگر پچھا نہ جادو جادو کتنے چلنا ہے دل دماغ جتو چل جاتا نا وہ اکان جس مسارا جی وہ سب وہ تمہیں قائم دسے گا لیکن ہوش ٹھکان ہے ہوش وا, والی وا, وا. شاید یعنی ان مراد ایسا متاثر کرتا جادو بندے کوئی ایک دے دو دشا لگ بندے نہیں. حقیقت وہ روی ہے دستی بندے کا کبوتر بن جا کبوتر کا بندہ بن جاتا کچھ نہ کچھ دیکھ رہا ہوں وہ آتا یہ مرے اگریز جادو کیا جادو کا تعلیم تیرا کر دن کبوتر جگہ ہے وہ بندہ کبوتر او سان بال سانو تھوڑی سلام والے سان جی سلام والے سارے پیشوا وہ سال ہوں دستے کہ یار حکیل زلیلو نے ربو دم دانا وہ دان مشکو سستا جہے دے جال پسا رہا سرگریز میں وہ جال فاڑ دتا ہے دان چ خودم دانا دامش گستم خدا دانت کے مانند ابراہیم اپنا نال جواب دیتے گیا کہ اگر یہ گل سیدھے پھر تو کیوں گیا ہے تو اتنے کیا ہے کالا میں کیا وہ اگو آپ آخر پھر کہ خدا جانتا ہے کہ ابراہیم پتا ہے کیسے میں اس کی آگ میں بے پرواہ ہو کر بیٹھا ہوں منارے وی نشرتا کیا مطلب کہ حضرت ابراہیم کو اٹھا کر دشمنوں نے پھینکا مینو پھینکیا گیا نہیں گیا میں لیکن حضرت ابراہیم نال خاص خدا تعالی دی مدد سی گیت بچ کے آ گیا آ کہ نہیں پر مدد میں بھی اس سے بچ کے آ لیکن ہر تو آخ کہ یار جی ابراہیم بچ آئے تو پھر میں مرے حضرت ابراہیم خدا فرمایا پیچھے امر کوئی مدد ربدنی کوئی نہیں جڑی اقبال واسطے وہ چننا سر آپ نے چن لیا ٹھیک ہے کام لینا پھر لیا ہوں توں تو کے میں جا بچ جا تو بچا میںا بیٹھا میں آ جی میرا سوال ہے تس وقت تھی پینٹ سرٹ ان داری جی سنیا جی میں جناب میرا سوال ہے جناب سے تھی اس وقت انگریز کے اگے بیٹھے جی پیچھے بیٹھے جی پیچھے ہی میں کہ جناب ہوں تم خود سوچو کہ ماں چون پیچھے جی تنا حال دسو کی جو سوال ہونے اگر تھی سیت لمبے آپ دے پیچھے ہوتے اگریز بس میں ہونا اپنی اپنا اجاڑا آپ سوچ کی کی جی گلتی معافی دینا میں مت وجہ کٹ بیٹھا ہوں میں بس میںتل کر سلمان درشٹی جاننا پہلے ہاں دنیا کا بدترین گستاخ رسول ہے انہوں اگریزاں سر کا لقب دتا ہے ہاں میں کہ ہوں تھی دسو واضح اس لفظ کا وزع کرنے والا بنانے والا ایک اس کے طور پر معاشرے طورفر شامل کرنے والا جہا ہے وہی ہے بانی کہ ہاں اس ہے چسپاں میں کیا تقل ختم ہو گئی ہے سوچا ختم نے حقیقت جو اس چانسی نے خفیہ ایک حقیقت کھولی جیڑا جا سر نگاہ اللہ تعالیٰ تو ظاہر کرایا ہے کہ یار اتنے بڑے گستاخ رسول سارا آخیا جا رہا ہے تو سمجھ لو کہ سلمان رشدی کے کم اد کم قریب کا بندہ ہوگا جس کو انگریز نے سر کہتا ہوگا کیا بات ہوں تس کہ سلمان ہے کہ جی نہیں تین آپ مطلب یہ نکلے گا کہ زمانے کا پتری دلہ کافر گستا کے رسول ہے حقیقت ملک شک ہو گئی ہے میں آپ کو آخ جی تسا. اچھا ملو ڈے وہ لانسی میں بشایا یومی ہوئے سا محبت اندھا بہرا کر دیتی ہے کیونکہ اندھی محبت اگریز دی اندر ہے ہوں ایڈی وی حقیقت کھول دیتی یار سڈے دعوے کی دلیل ہے دوسرے لوگ ایسی دلیل کہ روے زمین جگہ توڑ نہیں کر سکتی کہ اگر انگریز کے نزدیک سر کا مانا انگریز کے نزدیک ر کا مانا اتنے چسپا ہونا وہ اس بندے موجود ہونا ہے جس بندے دیانت داری ہے تو انسانیت ہے، ادب ہے ایمان ہے کوئی شہ ہے ایڈے وڈے کافر آزم نو سر جی مانا اندر نہیں تو سر کا لفظ کیوں جا رہا ہے لفظ تا جا رہا کہ مانا موجود ہے یہ مطلب کہ جتھے بھی وہ لفظ بولتا مانا ویستا سی۔ مانا ہوتے اس پتوں نے پتوں ویکنا ہوں یار تی خود سوچو میں جو سنت سر دیک رکھا کسی نے میں مثال کرنے شکیتا میں بھی تو کچھ دیکھنا کھے رکھ دیا کتے کاگ میم کیا جی نہ ٹھنڈ پی ہر گل میں جب ہر ایک گل کا میں جب مجھے چیتا ہو رہا ہے پڑھنا کرا جی گانا کر ڈیڑھ دو کھیڑی کا لیا ماشا میں بھی کھیڑیاں لے کے پندرہ مجھے لے کر دکان پر جس محول دکھا اصل گل ایک بندے آؤں دے بار سہچ کے نکی سچ کے پاپتا تے دارا مارتا پھر انہوں ایک دینا یہ تاجر ہاتھ رہا پچھلی گل کا بس منظر کا پتا نہیں ہوتا کہ بچی ہے گھر کا گھر ختم ہو گیا جدو پچھڑا نگاہ مارے گا ہوں ایک بندہ ناگ لگ آ کے ٹھیک ہے میں جس شریک ہو سکنا ٹھیک یہ اعتراض لگی اصل گل صرف جی الفاظ وباہی نہیں وسا سختی کر رہے ہیں <تصفح> ہوں <tip> <tip> <tip> رات میں مدرسہ مرالیاں ہندی کتاب دا حوالہ سنایا لڑکے نے آج کتاب منگوائی نہیں <tip> کہانی لکھی فارسی کی کتاب پٹھان گدا مہم اللہ تعالیٰ نوزب اللہ نوزنالک کہ اللہ اتنے سال ہو گئے تمہیں حکومت کرتے ہوئے گدے اور گائے کا فرق کا تمہیں پتہ نہیں چل سکا خدا جسل لفظ اس میں سنائیے نا پہلے تے بے سخت تیرا جسم کم گئے رونا آیا اس گاپا جڑے لفظ ہندو تنہ میں چ نکلے اب وہ تعلیم اور تے تے کے تور سے مدار سے شامل نے پھر مواب یہ گل آئی ہے کہ اگر کوئی آخ کی حیثیت سے پڑھایا جا رہا ہے تو میں جی، لکھ دینا سات نو، لکھ کے فارسی برانا گا دی بانا اور آخا گن کی حیثیت سے پڑھاؤ اگر کتاب ہوئے تو اندر بڑھ جائے تو آخا گے باقی فن کی حیثیت سب کچھ پڑھا سکتے ہیں اگر اپنے پیو سے اپنی گالا نہیں کتاب نہیں پڑھن دیں پھر سمجھ لو کہ نہ سالم دی نگاہ مرتتہ دی نگاہ خدا رسول یار ہوں اس بچے پتہ لگ گیا گل اٹھا دیتی ہے کہ یار پڑھاوڑا لانتی کوئی تمیز نہیں یہ چکر تو یہ پڑھنے کے پڑھنے حضرت اے اللہ دا دا اور بادشاہ نقل انشاء پردا نہیں کہ مسفر کہانی بنائی گئی ہے یہ نہیں ہے کہ کسی کا کوفر نقل کیا جا رہا ہے نود بلا مال اور ایسی کہانی ہوں میں نو بلا میں ایک دینا اور ایمان نال دسو کیا کوئی بندہ ماندک کی فرضی کہانی بنا کے پیش کرے گا سچی دسیا مر جائے دسو کچھ ہو کے گیا گھن جے تین کے تھم شمار ہوج وہ تین دیا جڑیں وڈن لگان اپنا ختم ہے دوسرے کا کی اثر کر کے ارتدار کفر خالی جس بندے نے نمبر اپنے حاصل کرتی ہوگی کام ہو جائے گا پیسہ دنیا شہرت لما چلتی سی روحانیت کی تلفرا کی تلاش ہوتی حال حضرت بریلوی تیر میرے لیے بنے یہ سوفیا کرام بنا میرے خود میں یاد رکھنا جس میر کے منہ دنیا دی تاریخ سنو جی بنی خرید مذمت جنگ ہو سکتی ہے کرے تو تاریخ کرے گرو نے سلا سا دی پاک صحابہ تاب دبا تاب یہ دوران بھی سمجھا جی اہی ہے جل مان ل تو لمبے کا فرما ہر وقت شرم اتر پہ پہلے بہتر ہوگا مدد آ کے بہتر ہوگا نویت مقابلے چلو کیوں کہ بنا بالکل آدھی سے بخاری بخر مجھے آپ کھولو ہے آنے والا دن پہلے سے بہت کرو بہتر ہو بہتری کی متی رات ضروی ہے خود کو برا جانا سمجھ آئی غلام فلور صحیح دلانتی جانتی وہ آد ہے پتھروں کے دور مل جانا ہے وہ آدھا گیر بال غیر سب لاؤ دمبیات دور نویر بہت زبان کیا جا رہا یار مس ہو چکے دور ہو گئے اچھا اگلے دن میرے کو فون تو کر سنا وہ جی آپ نے تنجیب بنا سارے کہتے ہیں یار چیز تھی سانو کا پردہ اصل نے تنظیم ہے آرام حرام سمجھ کے پڑھا رہا ہے شراب بتا حرام سمجھ کے پیو کا نہیں ہوتا اچھا پھر آگے آرام سے مل پڑھا رہا میں جناب ہوں دے دعوے نا حرام سمجھ لیکن دلیے خلاف آ کے کھیں میں یہ آدھے نے اب نمیاں بارش پیدا کر حرام کر رہا ہے چپ کرا راستے حقیقت تو رہی ہے کہ حرام نہیں اگر لڑکیا نو بیچے یہ حرام ہم کر رہے ہیں تو انہوں نے آخرا چھوڑتا حرام تھی کرنا سب لڑکے وہ تصیا میں دربار سے دکان خالی پہ کوئی بندہ االک نو آخیا کرایہ سارے پر ل روی کے میں گیسٹ آنیا میری اس لڑائی ہو پی بلکہ ہاپی ہو پیس میں جانا نہیں ہے بڑی لڑائی ہو پی میری اس ए, بڑی دیر کی گلس لڑائی ہوگی عجیب گلے ہر طرح کیوں نہ خلاف تھوڑا بولنا خلاف بولنا بڑا بوجھ مہا یار پانا جی کہڑا نمبر میں دیر چ نہیں ہے تو میرے لڑکا جا جا کم کر لیں گے <Family> میں میں کہ چکلے سینما گلب کا کھانا جناب دی بدکاری سوت دی رشوت دی کمائی کھانا میں کہ جناب سکول جنہیں نکلتے ان کے کمائی میں گواہ ہو گھر کا جدوانا ملنے یا چکلے بیٹھا موڑا کے کجرا شہر کلب سے بیٹھا ہے چکلے بیٹھا ہے سود کھانا پیا رشوت پیا بندے جا مارنا دے چکی پھرنا سارا حرام تانت نگیتی رب گھر دا پاک مال سک یقین سکتا جب سمجھو گے گھٹیاں ہیں یہ گل نہیں کر سکتے جدو سمجھو گے وہ کٹیا ساڈا رسول آنا ساڈا دشا پڑھائی اندر جرت ہونی ہے بالا تری کا احساس ہونا کم تری نہیں ہونا احساس بایا سوچا سک کی دنیا بنائیے بنا کہ اسلام اور اسلام والے جانور اور واشپی ہوتے ہیں اثر کی دن بنا رہے ہیں اصل بنا رہے ہیں وہ واشیشیا تو بہتر کا مقابلہ ہونا ہے جی میری علاج سردی کا علاج میں سے کرو گرمی کا سردی سے کرو اصل علاج یہ کٹنا ہے بال ہے نا یار بھی کبھی کرتا ہے چمن نہیں چمن نہیں تلخ نوائی میری گوارہ کرائی میری میں گوارہ کرتی قبول کر زہر بھی کبھی کرتا ہے سارے کریار آتا ہے کدی ہوں کہ زہر اندر پہ آ رہا بندے ہلکا کتا جڑ جانا نہیں سہر ٹی لگے تاکہ زہر اندر جائے تو اگلا باہر نکلے سڈیا کو بہر نکلنا پیچھے نال نہیں نکلنا یار دیکھو تو صحیح کہہری دس کرتے حقیقت پھر باقی میں لو. جن بولر آئے تھا کام کچھ نہیں کر سکتا جب سختی چاہیے آتے ہیں جارہانہ اور جارحانہ پتہ تو حکومت میں دینا کیا آدھا کیونکہ جارحانہ پتا چلا کیوں آنا کیوں آپ کو مشٹر ہے مسلسل ہوش نہیں آتی کہ سکون ایسا آ گیا میں کہ بڑی سونی گل کی جا رہا نا آتا میں جلا تے تھوڑا اتنے ہوے تو نشتراؤ کھی ویٹھی اچھا نہیں تھانے مارنا جگہ تھانے آنند میرے رب دندا ہوئیے دیکھے جو ہے تو کافر کی کچھ شکتی کر سک بلا کر جاگ کیا جانوروں سے بات کر دو تم کا ناک کا کھنڈ جوارا نکل کرتا سونڈ دو گھر کا کرتا ہے ہدیش کتاب راگی ہوں جرم اور جڑا و تعلیم پورا فن ہے جڑ پورا ہے شریعت ہے اسلام ہے جس دے اندر جرح کرنی ہے رقم کرنا یہ جھوٹ ارادی ہے یہ ایسا ہے یہاں اللہ اور یہ نہیں پڑھ کے لیا ہاں ایک دم بتا سکتے حضرت صاحب جا کتاب کھولی یعنی ہوئی ہے کتابوں کو سیل نہیں حاصل نہیں ہوا حاصل حضرت صاحب ہوا سارا من بٹھا لگے دو بندے تین سال دو کر رہے ہیں جی گولیاں دس نیچتے ممبر سار بعد ملے ہاں گولیاں کافیا واگوں سا گڈی چڑھ جانا سفر کرو لڑائی پانی کئی کپڑے پار دین تھے سوشل سرکار بندے وقت پاشو تھی دریا دنیا بڑا مرتے حق کے بعد تھی وہ واپس ویڈیو ہکے بکے رکھتے سفر دس دس گھنٹے بھی بولے منارے پاکستان یارہ گھنٹے مسلسل بولیا پتی اللہ کی طرف نا جی کوئی جنون ہوں لگ گیا سی بے بسا سان لگا سر پتا دردار میں اس لیگہ بیٹھا چلو کرنا کاروبار ہو سکتا ہے جی میں نے ملاقات ہو گیا سو بندہ بیٹھا سی بی کا پتا نہیں کتوں کتوں کا میں کتنے کنو کر بڑی کم میرے پیرنٹ کریب میں ستارہ سال ہونا ستارہ سال کی گل ہے اس میں چال مار دا بابا کافی سوچا سی ہلے اتریا دور بھی لگتا ہے اب فقیروں کا دور آ رہا لفظ کیا پھر اگلے کی لفظ انہیں کہ میں فدلے ہاتھ کالج بردان کا پروفیسر ہوں آپ پہلے مرتبہ میری ایوشی ہوئی ہے کالوی پھر بکرا کر چل چار ہوتی ایک چل ہوتی شولے پر پلے دیکھ پکاؤ جی دوسری چل کہ شولے ختم تنگارے صحیح اتنے بھی روٹی پک ہوں تیسرے آگو اگارے دیکھ پکوان تیسری چول فرمایا گارے ختم ہو جاتے ہیں سوا تھلے گا چوتھی ہوتی ہے ساری سواہ ہو جاتی ہے چنگاری ہوں اس کوئی اگر چنگی لکڑی دی ہو سخت لکڑی دی نرم لکڑی کی چنگاری جی زہر ہوتی ختم ہو جاتی سخت لکڑی کی ککر وغیرہ اس طرح کی وہ تو پھر چھولا بنا کرتے آخری چلو فرمایا سواہوں پٹرول سٹو جنہیں پیلی نو نی لیاؤ گے نا آگ نو نی لیاؤ گے آخ فرمند جہاں صاحب تاب چھولہ سن پھر اگے نگارے بندیا بندیا ہو کے جی سورت حال ہے سکولی تبکے والے جڑے نئے دو چلا گیا کو چاری سوال چاری والا جہا اندے اگے گل جی ہوں پروفیسر ہو کے فورن پیے جی ختم ہے بابا کی کریے میں چلیا مانسے اصل بابر تو میں پی سک گئے وہ نورانی نیاری کا اشتہار نہیں ہوا کس وجہ لیکن یہ تو نہیں سکتا نورانی کے نیازی خدا رسول کا گستاخ اہل بید کا گستاختا جی وہابی نورانی دا اتحاد ہویا ہے او تے گستاخ مسلم نے اتحاد کی ہویا معلوم ہویا دجال نے نامران اے مسلمان ہی نہیں لگ رہے انہوں نے نو اپنی پی رب رسول حالانکہ نبی پاک فرمایا شریعت گستاخ کر اپنے دشمن کر رسول کی لیکن خدا رسول گستاخی بے مان ہو جائے گا کیونکہ حق تیرا نہیں وہاں کا حق ہے تاف کرنا تنا حق معاف کر سنا خدا رسول دے کیوں معاف کر بابا جی گستاخے والے دے تو معافی دے سکتے ہو والد مافی دے گا نا دے دے جی تصا معافی تو برابر گستا شمار ہو گے سور وا بھی سور بچہ بچا وہ سور بھی ادھر بنے کتے دا بچہ سور کیا تیرے ورگا کافی اتو بنے لیکن حقیقت کر کے وہ پاک نے نور بھی پا کے جسے تنے اسلے پلیت بنے جی ہوں مرغی مرغی ساری انڈے دے لیکن انڈا کھانے کدی چونج محسوس ہوئی بیٹھ لگی ہے 친... پلیت سکدے؟ آ سکتے ہو مرغی کی معلوم نالو تفصیل تو بعد پلیتی لگنی پہلا پلیت دکم لگتا ہوتا ہوں ویخ دراجی کی کرنا درخت میں ہیں رہا وی میرا خیال چلا گیا بی جل نہیں بیج میںل جانا تو گم ہو جانا بی ایسا جا گم ہو جانا کہ درخت میری نظر حالات چ ختم ہو جانا جسے ختم, ہو ختم ہونا ہے تو میں نہ وہ بیج آ تھی بیج آدل لیکن تفصیل جسے گم بیٹھا ان چی کہہ سکتا بیگ مارے گا تعینات مثال ہے نا یہ سمجھنا چو باقی اللہ دل چر دے علم نقشے موجود علم سی کوئی شہ نہیں ہوں اللہ جسل خدائی کی سفت گل تو سچی کر لیکن جدو واپس آوے گا واپس آوے گا تو آخنا نہیں ککر بھی ہے تو بی رب بھی ہے تو مخلوق بھی ہے الوجود نہ وجود نام اتل الوجود نفی بیجل بیج خیال گم ہوں جڑی گل کر رہا ہے نا کہ تحیح ہے کہ جس وقت تفصیل نہیں ہوئی واقعی ہوئی رہیج آخی جا حقیقت مر رہے حقیقتیں درخت بیج رہی درخت درخت بیج بیج لیکن وہ اسلے گا اس کو آسان تعبیر. اے دا دا تحان تحان ترین تعبیر حضرت صاحب جوڑے اگلے در میرے یہ اچانک کھلوتے دینے چاہیے میں یار پہلے ہی کونی سوچی این شرح ہر کوئی شہر شہنا اجمال دو مرتبے مٹی کے نہیں باقی حقیقت مٹی ہے جائے لیکن ہر تو مکان آخر جسے مٹی والن جانے آس ای مسجد بھی فران بہال سیمنٹ فلاں دون گل ٹھیک نے اجمال تفصیل کائنات کی تفصیل ہو تو کائنات بھی ہے ابو جال بھی ہے رسول کریم بھی ہے اجمال والے نگاہ رکھے کہ نال سارا کچھ تیار ہے جہاں آخد محمد خدا ہے مطلب ہے بیج گل سمجھا جی ڈرگن آدھا بیج گل سہی پہ اسلے ادھر بیٹھا ہے نبی پاک سرکار دی نفی کر کے خدا جا یہ حضور خدا نے یعنی کہ درخت بےجے یار حقیقت درخت, درخت او فنا ہو دی نفی کر کے ادھر آندر, دی. دی اندر جو گو میٹا ہے آخ د پیا کوئی ولی اللہ کہ محمد خدا ہے خدا ہے, خدا ہے محمد وہ دا مطلب حضور کچھ نہیں او ہی اونے قائم کیا رسول ذات نیا کام کیا لیکن لفظ ایسے لفظوں کو صحیح ادھک اسلام رکھا سر جو گھر استرگار ہے یہ سترگاہ سرکار یہ بھی جوڑی ری داخل <سؤال> سبحان اللہ سبحان اللہ میںکر کا پندرہ پوچھا جو اب یہاں مدرسہ رسہ بنے اس سے تقریب بعد شروع ہوئی ہے ہاں اچھا پہلے مصطفیہ لگا کہتا ہے کافر سبحان اللہ نہیں نہیں اس میں نہیں تو جی تو جڑا کہ اپشدار مدنی نے سامنے تھی جے میں نظامیے بر دے ہاں جی تو جی وہ تانوں لے کے گئے میں گیا کہ ادھر کا سے بچے ہوئے بھائی ہاں ہاں میں نہیں دے کر اپ جس کے دیا دے ٹیم جانا بڑا مددگار جناب پہلے روسا کیا بات مت مارایا جلسہ رکھا جی بھابیاں بڑائی مرچ مدرسہ منڈے جڑے وہ بریلویاں ادھر جان لے گل واسطے جلسہ رکھا پہلی گل ہی میں کہ جلسہ رکھا ہے لیکن پتا ہوں آپ بھی آتے جی محاصل کرو چاہے چین جانا پڑے اپنے پنڈے کا مسئلہ بڑا سمے کھانا چین جانا پہاس کروایا لگا در لان ہے یار سر گلا بائیمان بندہ ہوں منافق ہوں سر نہسلانو کابل پاوی لگا سا کہ سر نہ کو کسی کو مسلمان سر نہ دیا دلیل دیکھو ایسی ذہن چاہیے نہیں ہے پرتانی نے برطانیہ نے سلمان رشدی گفتاخ رسول نو سر جی دیکھا کہ یار اصل یہ سڈے دعوے کی دلیل سامنے آئی ایک ایسی مہم اور پوشیدہ چیز ظاہر کی گل جہی سال ہر سال کسی دن کھلی نہیں سی لفظ او بنا سن پہ پہلے قابلیت مانا ہے تو پھر آکھو یعنی دوسرے لفظ ہے جی جڑتا تو دیا گے ورنا نہیں ہوں انہوں نے نزدیک سر کا لفظ کھندے سے جڑی ہے نے سولہ کریم نوری نو کتاب گالا دیتی <تصفح> مان شیطان پوری کتاب ہوتی موسل ساری نگاہ لقب اوت ہی جڑتا جیڑا سلمان رشدی ورگا دنیا کا بہتر انخلا پھر لاہنتی ہوں انہوں سارا میں پھر آخیا میں سو مسلمان بندہ سارا لفظ ہوتے گولی مارنے آ جائے گا یہ تو مسئلہ بھی نکل تو گستاخا جو پہلا بابی بنے گا انتہا کر دے گا بابا جی یعنی بابی بھی ہالے کوئی کسر کٹ کے گال کٹے گا کوئی کسر رکھ کے کٹے گا وہ تو کسر نہیں چی ہونے کوئی بھی کتاب دنیا معافی بکواسا کیفر نے معلوم ہوا کہ کوئی مسلمان بندہ دوبارہ اسی واسطے پیر میرے ہوں پیر میرے لیے شاخرکار سے جڑا نہیں سر نزدیک نہیں جڑتا سرلویں جیت نہیں جڑتا وہ لائے نہیں آن کے بیٹھتا کیا انہیں آگے جیسٹا سنیا باقی گل یہ بھی تھی تعلیم یہ پھر کیون چلے گارا کام پکا استعمال کر رہے ہو رہے بترا کچھ دسویں اگریز کے اگے جی پیچھے جی ہوں کی بنے گا تم ماں چون دے پیچھے جاؤ ماں چوکے مسئلہ میں کیا یہ گل تے تا آف لفلان سے پکے جی مجبور تو ظاہر کر رہا سارگاہ جی چل سکتی فائدہ ہی نقصان ہی اے ماڑے موٹے فائدے دی گل کریں نا پخانے دے گوبر میں بھی فائدہ سونے نگدا ہے بندے دا پخانا سونے کے رنگ چڑھا چاہ درجے رنگ چمکا میں لفظ یاد آ گیا جبز آ کے لفظ دین چاہ میں تو فائدہ بیان کر رہا جزوی نقصانات کلی کلی نقصان کے کہ جزوی فائدہ کی کوئی ایسی نہیں رکھی میں مثال دیتی ہوں کیونکہ جب وی شہ نقصان پہنچے نا چھوٹا فائدہ نہیں ویکیا جائے شرابان فائدہ ہر سڈے پخانا گوبر حرام ہے کہ حلال ہے کیوں ہر فائدہ تح ہوتا ہے نا دی مال ختم ہوا پلیٹ ہی اندر گئی تو ختم سائ اس طرح کے ضریعے ہوں ویلے پیا کہ پکھا گڑی یہ وہ ایو ایو ایو ایو ایو نقصان کی ہویا ہے یہ کھی نقصان ہی دین ختم ہوئی انسانیت ختم ہوئی انسانیت نہ رہی میں پھر مثال دیتی میں کیا جناب اگر آپ کو خنزیر کی شکل یا گدے کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی تبدیل کر کے بسترین باغ اور کوٹھی میں بٹھا دے آپ کو گوارا ہوگا جی, جی, جی. اللہ تعالی میں تینوں کھوتے دی شکل بنا دے ہوں کھوتے دی شکل بنا کے سونے باغ سے کوٹھی آ دے اے سی لا دہاز تیری سواری ہاتھ لے کے رکھ دے لیکن شکل تیری کھوتے دی بنا دے دیکھ تین گوارا ہے نہیں جی نہیں میں جی تو کسی چھپنے فٹ دے پسند کریں گا یہ نہیں جی جی یہ پسند کرا توتا تو نہ بنا میں انسان انسانیت مک گئی شکل نہ بدلی بندہ تو بدل گیا اج میں خدا رسول دی تمیز وڈے <سؤال> چھوٹے دا داد ہے ماں باپ دا احترام ہے حلال حرام دی تمیز ہے تو مہمان آ جائے تین ہوٹل نی دستے اناڑا ہے بالکل یاد رکھنا مہمان نوازی اپنے کی نہیں ہوتی مہمان نواز وہ بندہ ہوں جا گر مہمان دے مسافر آ گیا آئے گی روٹی پانی کھا سو چلا جائے مہمان ہوٹل گاری اڈا چلا جائے فٹ پاتا ایمان دسا جی اگر کوئی یہ ریت ہے انسانیت والی پنڈ چنڈو رکھ سنے اگر بندہ اتنے مسافر ہوگل منی لا دہرا چیک کر کے جان دے بابا جی اتنے گڈی پیدل نہیں بندہ جا سکتا گی بغیر ہاں جی اور گڈی دے گی سڑک دس روپئے گی وڑو گے ہوں میں دس ہوئے انسان نہ نہ انسانی گنا مٹھاس گنے مٹھاس کھان لو تو مکئی تو فرق ہے تھی ہوں ٹرک لے جاؤ شوگر مل گکئی لاگت پوے جو انسانیت کرو میں اعتماد کیا کہ استانی ہے بڑوں استاد تو ہاتھ نا کر بھی رہا چلا بھی رہا کرا بھی رہا بالکل بالکل یونیورسٹی کا پتا کرو گرسٹی سامنے خود لے کے آئے سارا کام میں پوچھنا ایمان دسو پھر انسان رہا انسان نہ رہا تو دین ایمان بھی <تصف> <تصف> نہ رہا پکے لگ <شکلت> <تصف> <تصف> ہے سور بن گیا شکل وڑ گیا کوٹھی ہوں دس یہ تو پکا رہا میں دس تیرے ورگا چاہر اتنے بڑے بربادی اور نقصانات کو پسے پشک ڈال کر پکے کی آواز اتنے آشک ٹو ہو سکتا ہے دیوانہ ہو سکتا ہے لانتی ہو سکتا ہے اکل والا بڑا کٹو پسینے نال گزار لا پر بےدی گزار بھی گزارتے آ مراد آ اکل کا علاج کردرت جب گیا نا جدو گیا آدھا جی بابا جی میری بولن کی گلتی ہو گئی ادھر معاف کر بند آخ یار میں سوال کرتا سا تاکہ میرا پورا اطمینان ہو جائے میرا پورا اطمینان ہوگا جی بہت میم آتا جی پاشا لا دیکھو تھی نواز پڑھنا پنج وقتی پڑھنا گھر اندر ٹی وی ٹھیک ہے لیکن وہ چاہے پروگرام گل سن میرا انکار نہیں کہ تو نماز پڑھنا یہ میرا سوال ہے ہے ایمان تیرے تو کافر دے سارے طریقے کافر کی تہذیب کھارے چپنا ہی بیٹھا تعلیم کپڑا ہی بیٹھا جب ان تعلیم تہذیب تو کفر نہیں سمجھنا ہے تو ایمان دن چنا رہا رام کے نگم نہیں بیٹھا ایمان ہی نہ رہا نماز تریقے دکھاتے میں کہا برلا بات ہی ہے نئی تہذیب میں دقت زیادہ تو نہیں تہذیب میں دقت زیادہ تو نہیں رہتی مذاہب رہتے ہیں قائم فقط ایمان جاتا ہے کوئی تہذیب کی لانت میں نتیجہ دسنا مذہب قائم رہتے ہیں کی مطلب مذہب کا مسجد بھی ہونی ہے داڑی بھی ہونی ہے سارا کچھ ہونا لے کے ایمان چل تک وہ کافر دا طریقہ اپنائے گھر چی اپنے جسم تن پہ بھی رسول کے طریقے گھٹیا سمجھ کے اپنائے یا والا اپنایا آلہ سمجھیے گٹییا سمجھیے جی گٹییا سمجھیے تو اپنایا گئے بابا جی میں آنا ایک بار جو گوبر منہ سے ملی بیٹھا ہوبر سمجھے تو ملے گا ملی جو بیٹھا کچھ اور سمجھی بٹھا میں آسان کم قوم سی برباد میں۔ میں گیا ایک بندہ جو ٹٹی منہ مل کے آیا نا تو جڑا سامنے آیا ہوا میں منہ خالی رکھنے ساری زندگی اس طرح ڈنگر ڈنگر لینا یہ جو بنیا ہے کچھ لانا بنیا منہ ملنی ہوتی تو فلش کی بنتے ہر بندہ چڑھ کے منہ ملتا جی انام مراد سودا سٹی دٹن والا ملنے والا نہیں بندہ اچھا <تصفح> <تصفح> <دو> <تصفح> بھی <تصفح> بکرا لے کے جا رہا جی براڈی چار ٹکر گیا انہوں نے سوچا بھی یہ کو بکرا ہاتھوں کی برا کتا کتوں لینا جی والا بکرے کو کتا سنتا دیکھ ڈٹ گیا چل دیا پترا دماغ دفعہ اکا کا علاج کرتا کتوں لوگ نہ کچھ اندر کاملے ٹھلے وہ ادر مضبوطی سی نا ہولی پی گئی خیر قائم ہو کے پوریا کا پار دے دفعہ بندے خیر بھی اپنے آپ سر حرام لوگ آخا ان کر آیا کیا نقد پیسے لے دے بھائی چڑی لگام سے نس پہ پاگل جھانتا میرا چنگا بڑا دماغ پھر لا کر لا لے پھر بکاٹیا براٹیا بگا پڑیا اپنی تعلیم طریقہ سیت لگے اگریزی نے چھڑایا ہٹلرٹلر ہٹلر آتا ہے یہ جھوٹ اتنے بار بولو اتنے بار بولو کہ سچ کا یقین ہو جائے لوگ سچا یقین کر لے ہوں انگریز جھوٹ بول بول پہلے لوگ رہے پہلے رشی کوئی تمیل نہیں تھی ایشیا والے ایسے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے نہیں دسی میں دل بھی سونا یہاں باقی پتہ نہیں جلت ٹھیک ہونا کیا واقی بابا ماں سو ماں کے بدکاری <تصفح> <تصفح> بدھو ایک وار دو وار ہر پروفیسر جو بکواس کرتا آیا ہر بندہ ادھر جہا ہو کے آیا او کہ گیا جدو کہ نتیجہ نکلا قوم بکرا چڑھ دیتا ہے <دلتا> مہاد چھڈی بیٹھے نے مہاش واستے کہ اگریز گرا جانا تو بتھیری کرنالیاں ڈاکٹر گلام جیلانی برف ہوا لے لو کتاب آئیے او, کتاب دے اکانوے سفے ان لکھی گیا سفا پڑھنا ہے ڈاکٹر وارک جڑا ہے جی یہ ہوا لاہور کا اپنے دور پاکستان حکومت کی طرفوں جڑی کمیٹی نشاب بنانے نا کتاب سکول والی جی کمیٹی ترتیب سربراہ سی حکومت کی طرفالوی چکرالوی فرقے دا پرویزی چکرالوی دو فرتے منکرین حدیث اتنے آدھے حدیث کو نہیں پہلا ادھر سی پھر کوئی اللہ تعالیٰ وی مہربانی تے ہوئی ہے جیسے دے اپنی کتاب نو ایک فردی کہانی بنائی سو مکھی کی باغ دی بدبو دار خزا دمرے تراب ہوں پی نے کتاب لکھ دعوت دیتی جائے بلایا جائے گٹر نالیاں گچڑ خانے لکھ <دکتی؟ laughs> مکھی نے مکھی آ کٹی والی نہیں ہوں گی یہ ہوں کتاب لکھ دیتی جس کے اندر لکھ دتا انہیں کہ ہر پاسے باغان چ بدبو ہے آئے مزے اسے لکھ دیتا۔ گٹران گچڑ خانے دٹامن بہت زیادہ <laughs> دا بندہ بلا <laughs> <با laughs> <با laughs> جو خالی کرنا سی تو ان کو گلابس چاہیے سر گندی نالیاں گچڑ خانے روڑیاں یہ <laughs> اصل دیا باقی سب پہنچی نہ بکرے مالک آگوں چارے دسو مکھی ڈائن دے باغے گٹرا شام آ جاؤ جناب پہلی بار تو ہونا چوک کتاب آؤ ماری شیتان آیا تو کیا یار پڑھنے میں کہتاب اے قرآن سنو نا شور پاؤ سنیا گا تو گائے تسی سنے کا بابا جی خیر کچھ بمریا تسر ہوا نفرت ختم ہو گئی چار دن اتے رہ مہول واوا دل نگ گیا گٹرا کا واپس گئے انہیں جلسہ رکھ داغ جلسا کتاب دا جل خطم کریں گے سر سر کتاب واسطے تیار ہو گیا بدھو کہلو جی تیار چلو اپنا بھی باہر برباد ہو گئے سنگ تسا بھی اتنے ہی رہ رہے نہ نکلے جی باہر کتی بمرے تکری جی سنے آخیا چلو ہوں اپنے نے نتیجا نکلیا باغ خالی ہو گیا سارے بمرے تتلیاں ہوں گٹر چلاکت پائے چکن سے ایک دوجے مبارک بندے ایک دوجے وہ آ کے ساروں آ کے میڈم پیارے کنارے نک بن تحقیق کا یار میں دنیا دیا بڑی بڑی کتاباں پڑھیاں اللہ میں اقبال ہی پیچھے رہ گیا اس گل سارے پیچھے رہ گئے نے جہاں یہ مثال اس لیا ہے اس یور اس تعلیم نمجھایا نا یہ کسی نے سمجھایا ڈاکٹر برک جا اور جناب نا دن خالی سارے ہوں بمرے کن ہے سکول تھی یہ گل کر کے نا یہ ہر فرری کہانی اس لکھی لکھ کے اگے آخر مقام فکر بڑا ذرا سوچئے جو کتابیں آپ کو گزشتہ سو سال سے سکولوں میں پڑھائی جا رہی ہیں وہ کسی ایسی ہی مکھھی کی لکھی ہوئی تو نہیں اے میں نے کہنا چشتیہ وہ فلاں حضرت صاحب دیڑی میں کیا کرتا ہے جب اسکول موافق کے تھے پھر کھوتے دی اے نہیں پوچھا میں نے ایک اللہ میں ایک بال پڑھائی داری نہیں تھی میں کٹ دے کہ دنوں تے نجات ہوگا کہ نجات صرف ایمان تو ایمان ہے تو کئی بچن گے ایمان نہیں تو مفتی صاحب اگے اگے چل چل سورا شہد د ج لان پیا داڑی چکی پھرنا اچھے اچھے ہوں یار دیکھنا داڑی نہ کل ویک پیا کرتا ہے ہوں اگے ہے آپ جانتے ہیں کہ یورپ عرصہ ترا سے اصیرے ہا و ہوس رہی نے ناو نوش ہے شراب زنا ادکاریاں گانے باجے انہوں کا کم دن بھر غریب اقوام کو لوٹنا غریب اقوام کو لوٹنا دن بھر تنور شکم تاپنا اور شام کو جنسی پستیوں میں ڈوب جانا ان کی زندگی ہے تار رسول حرام حلال کے تصور سے پالی ہے انہیں سوچا یار اساں روحانی اقدار روحانیت دے اتے دشمن تے اتنا دور جا چکی ہیں کہ رب ربل واپس ہونا ممکن نہیں نہیں انہوں نے سوچا دوسرا جہرا سا مدد مقابل مسلمان ہے یہ روحانی اقدار دہشت و مدل ہے یہ انسانیت آدہ بخلاق ہرام حلال خدا رسول کبر حشر بین سب تمیزاں آسمان تک بیٹھے اینا اینا آسمان گلوں آسمان سے بیٹھے انہیں پھر کتاب لکھی انہوں نے آخیا کتاب ہوں لکھ کے تو انہیں خلاسا فرن پیش کیا کہ سکول دیا کتابیں خلاسا کیلیا جیگ پک رہی ہوگی نا ایک بندہ ڈول لیا کے مٹھ زہرک دے تھلے کی تہ تک چاول تک بھی زہر اثر پہنچ گیا ہوں گلامتی کا پتر ہونا جڑا کہ دگ جائے دے. لانتیا چاول دیکھ رہے ہیں چینی ویگ رہے ہیں رنگ ویک رہے ہیں گیو ویک رہے ہیں یہ چیز جو دس آ رہی ہے تین ویخ رہے ہیں لانتی زہر, زہر کی میں دسے زہر دسنی نہیں گھر سمجھا جی زہر کیسے پتہ لگنا ہے بندہ مردہ مرتا ویک لیکن افسوس ہے کہ دیکھ تو بندہ مرتا ویک کے پچھاڑیا جردا سکول تعلیم دا مریا نہیں پچھاڑ سکتا کوئی قوم پچھا والے پچھاڑ کہ یار کفر کیوں بکد اس کی حالت کیوں بدل گئی ہے یہ وزہ کتا تہذیب تمدن ہر دہنیت سلانتی کی بدل گئی ہے کی چکر ہے مسکافران رل کے مسلمان تم ہے قرآن سڑتا ہے مسجد گرا چڑتا ہے دین دا نام نہیں لین دینا کافر سروڑا مارتا مسلمان بوٹ مارتا ہر وقت اپنی جلس بدل کی سورج کو گل ہوں لکھ رہا پیا خلاسا کی تعلیم اج پایا گیا ہے کہ دگی کا انجام بہت ہے آگے کچھ بھی نہیں یہ جی ہوں سکول دیا کتابیں سبق پھیلے ہوئے زندگی کی زندگی, زندگی کا انجام آگے سیون اب, آب, آب آجے آجے بس بوتل نہیں سیون آپ اس بوتل دیکھا زندگی سچ مچ باقی سب جھوٹ موٹ ٹھیک ہے ہر بوتل جاؤ تاکیق کرو ہر بوتل دن سوبہ بندی مواد دے ہر بوتل جنوب نا دو نمبر بوتل وہ صرف ٹھیک وہ ایک نمبر چاہیے جیڑی ایک قدم بن جائے ایک مسئلہ تیار یہ شاید نہیں پانی پانی کے مسلمان نمرد ہو جان لیکن پچھلے پا چڑی جن میں ایک نمبر آ کر بد بختی ویگ اچھا ہوں صاحب کی ہے زندگی مچ مطلب بننا کی بہت سال کی بلا رہے کی سکھا کی رہا ہے بزرگ کی کتاب پڑھائی تو پڑھا تو حضرت بندہ نواز گیسو دراز کے بالد گرامی خواجہ نصیر محمود چراغ تہلوی چشتی رحمت اللہ تعالی خلیفے کی کتاب ہے میں کبھی کوئی لانتی اگریز کچھ بھی اونے دیکھو گرم کھانا نا لگتا ہر بندہ پہلو نال رکھ میں نام مراد ہسپتال کیوں ہوئے پہ ترقی جہاں ترقی ترقی آتی منسوبے جاتے منسوبے رکھتے ہیں ہسپتال پہلو میں جو قطار لگنی ہے لیا ہسپتال کوئی ہسپتال نہیں جی تھو بندیا میں ترقی ہوگی میں بیمار آئی نام تھا ہسپتال جو بھرے پہلے اچھا ناچ, ناچنا گانا ایک اصل زندگی ہے ناچنا گانا بنا پتکاریاں اصل زندگی ہے بابا سیاست اور مذہب کا دائرہ جدا جدا ہے قرآن کا خط بےکار ہے انگلش زبان اعلی زبان ہے ہیں جی پہلو نیوٹن ملٹن فلاحے تو یہ جناب انگریز جہے ہیں یہ ہیں جناب انسانیت اور یہ غزالی اور راضی اور رومی اور صحابہ اور اہل بیت امبیا یہ باللہ من منظالک تاریخی میں بھٹکنے والے انتھے ہیں <laughs> اچھا مذہب داستان پارینا ہے مذہب پرانا قصہ ہے Abhye, نئے زمانے کے ساتھ نہیں چل سکتا بابا جی حوالہ بخار دیا چلنا آئی نہ عمران یامران کتنے بلا اتنے کھڑی جائے رابع بڑی لمبی شاید لیکن میں مہربانی کرے لدن پیڑ گئے مرافا کی پیسے کٹے کر کے اپنی دل کی اسکرین جا کر دیکھیں سال میں یہ من جان پروفیسر کچھ ہو سکتے ہیں اے اے قوم کے پوجا کر کرن تو بعد نا ہے وہ ڈاکٹر برگ لکھتا ہے یوں سمجھیے یوں سمجھیے یورپ گٹر ہے میں آخر میں برقا ایسے گلت بخشے جائے گا محمد محمد محمد اللہ, محمد اللہ. محمد اللہ. محمد اللہ رسول دے مسلمانوں نے سب تو وے دشمن آستے. سب تو وا لفظ بولے یہ لفظ کسی نے بولے یور سمجھیے کہ یورپ ایک گٹر ہے جہاں وہاں کے لوگ غلازت چاٹ رہے ہیں مکھیوں کی طرح میں پھر آئے داری موچ منا آندا ہے گٹر ہے کون ہے شبیر شاہ احمد آباد چھ مہینے وہاں گٹر میں رہتے ہیں چھ مہینے یہاں رہتے ہیں عرفان <laughs> <laughs> شاہ چھ مہینے گٹر میں رہتے ہیں چھ مہینے یہاں رہتے ہیں فلانا پیر چھ مہینے گٹر میں رہتا ہے چھ ملا خبر لانتی ہو داری موچ منا آندا گٹر ہے ملا پیر پر پوچھو ہے تو میں جو لانتی تو لائے دسو ایک بندہ یار دسیا جی پیشاب کر رہا ہوگا دیکھا جی یار جان بوجھ کے بندے لنگتے ہیں <laughs> جی بالکل منہ <laughs> جی جی بھی پھیر لے کے یار پیشاب بہٹا بندہ کیا لان پیو جیت ایک ننگا ہوے اتوں منہ پھیر کے لنگ جاتے ہیں جتھے لانتی سارا خاندان کی ملک نگیا پھر اتنے پتا کیون جہاز سارے کتی ہے تین کہنی تھی تند کا پتر ہو میں درد ہی نا ویکرتن پشاپ پا لو برتن خود پا لو کہ نہیں جی جی نظریاتار تعلیم, تعلیم. تعلیم, جی جی تعلیم, تعلیم نہیں ہوندی عربی زبان ارب موجود سی نبی پاک تے امر تو پہلو سردما وسلم ایسی کہ نہیں سی زبان عربی ہے سی لیکن تعلیم اسلام کی نہیں سی کہ ایسی اسلام دی تعلیم وہ بھی آپ کو چار کے بڑھنا معلوم ہوا عربی زبان اسلام دی تعلیم نہیں اسلام دی تعلیم دا پہلا دریا اسلام کی ہے وہ عقیدہ عمل خاص جڑا اسلام دس ہے جڑا اللہ دے محبوب سانو دس آخانگے اسلامی تعلیم عربی اس برتن دے اندر ابو جہل پیشاب پلا رہا سی سارے نبی پاک اس برتن نو ناف کر کے عربی زبان کے بانڈے اسلام کی تعلیم رکھ کے پلایا سمجھ لگی کہ نہیں لگی لو اگریز سڈے کی پہلا اپنا بانڈا انگلش آیا اپنا پیشاب پایا پشاب کی ہو دی تعلیم کی تعلیم تعلیم کی فکر و عمل سوچ کردار ہر قوم کا کردار ہوں کردار کے پیچھے سوچ ہوتی کہ نہیں ہوتی کی تعلیم جہی وہ کین آکھو گے جرم بھابیا سوچ پمل ہونا شو کی تعلیم کنو آخو گے جی سوچ ہونا سکھا دی تعلیم کنو آخو گے جکھا والی سوچ تمل ہونا ہندو تعلیم کنوں آخو گے جی اسلام تعلیم کی تعلیم کنو آگو گے جہد رسول اللہ کی سوچ تمل یہوی نے تعلیم وہی ہونی ہے جیسے یہو کی سوچ سے عمل ہونا ہوں انہیں رکھ دتا پیشاب اپنا موٹی جی مثال دینا پھر سڈے بانڈے اربی زبان کا برتن پنجابی سی پٹھانی سڈے نے نا یہاں خالی کر کے سڈے بانڈیا برت ہے پیشاب پایا میں میں ایک بابے آدم کو پیشاب پی رہے گلا کٹو پیشاب کریں گے ہوں کوئی پاگل کا پتر آ کے یار بابے آدمے اسلام کے کار گلاس کوئی نہیں سی نبی پاگ کے کھارے بانڈے کو نہیں سامنے اتری کی سی سر بانڈے پیشاب یہ نام مراد ہے جن چیر بانڈے پیشاب رہنا اٹھ ہی لا سکنا مرا ہو پیشاب اردو زبان کی کتاب یاد یارو چیز آئی نا یعنی عمران یاد کا خلاصہ سفر نمبر ایک سو ستاسی آسیں اندازہ لایا جی پیشاب ہے کہ نہیں باستی بانڈے اتنے سوال پہ آتا ہے کہ معاشرتی تبدیلی راہ میں کون کون رکاوٹ بنتے ہیں ترقی جو نہیں پی ہوتی کہ رکاوٹ ہے مذہب ہو رہی ہے اسلام ایک ترقی پذیر مذہب ہے پہلے ترقی پذیر اللہ جانے کا مطلب ہے نبی پا کے ناکے بالکل ادھورا بدھا چڑھ گئے ہاں بعد پھر پورا کر لینا اس نے ہمیں ایسا واحد ہل دیا ہے جس کو ہم اب بھی استعمال کرتے ہیں مسلم آزادی نسماں وغیرہ عورتوں کی آزادی کے اسلام پابندی لگاتا ہے پہلو گل سمجھے جی پہلو ساکو لیلان کی طبقے گا کرو نا تو پھر بدل جانے یار اسلام دے چیز سختی تو تصا بہت سخت کر دیا اسلام کدو رنگ پابندی لا اسلام کے کھلا مزہ پہ آتا فیکٹری جاؤ ہر پاسے جاؤ میں آخیا میں آخر پتر سچی گل منہ چ نکل جاتی ہے پاوے جنہیں مرضی بندہ لکا مسئلہ میں آخر پتر اگر ٹھیٹ مار کے پیو شروع کر دینا آ بغیرتا باپے بغیر وہ پہلے نکل جان میں یہاں لکاوے پتا تو ہے پہلو آ کے آرام دباد جا کے گا میں چکل گیا اسلام پابندی لگاتا ہے اللہ تعالیٰ زبان دیا لفزاں پسلنا دن پچھاڑ لے گا وہ زبان ہی پسل کے کفر کر جائے گی کیوںکہ اندر بھی سیاد آنے بھانڈے جو کچھ ہوئے باہر اندر جو کفر پڑے منہ درے شریف جو کیوں نہ نکلے لیکن آج کل یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا اسلام پابندی لگاتا ہے لیکن آج کل یہ کوئی اہمیت نہیں یعنی اسلام اہمیت یہ مطلب ہوا اسلام پابندی لگاتا ہے اور پھر یہ اہمیت نہیں رکھتا یہ مطلب صاف نکلے اسلام اہمیت نہیں رکھتا یہ سکولی ہندو نو کہو کہ تیرا مزہ بہتریش کرتا پھر پھر دیکھیے پیرا سر کی کرتا یہ سکون ڈلانا کتری تو بہرالانے پھر پردہ ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ عورتوں کو بھی مردوں کے ساتھ ساتھ چلنا ہے عورتوں کو بھی بہرانا تیرا ایک بیلی ہے پروفیسر آدھا یار ایک تو تعلیم میں کیا جائے انہیں آ یار تیری بچے نگر کوئی استاد ہے پڑھاوے اردو تو اردو پڑھا دیا کے بیٹے لکھ میں آپ کی ماں کے ساتھ سونا چاہتا ہوں میں آپ کی ماں کے ساتھ پیار کرتا ہوں استادوں بہو نے آ کر لانتی برداشت کی کل مثال دیتی میں دسو سچی لاؤں بات लौंडे बाजिए मौली पकड़ा जाए मस्ते में सची दस वे को बच्चे पढ़ाओगे मसीहते रहन दोगे है नहीं। सोच लो क्यों मालवी लाउंडेबाजिए एक बार फड़या जाए तो हूं बच्चे पढ़ा दे हालांकि अगर अस यहां کہ انگریز ماں چو ہے پڑھا سکتا جبکہ اعتراض اتر کرنے, پتر کرنے پھر کیا کا اس کا کردار اپنی جگہ تعلیم میں کیا حرج ہے اس کا کردار اپنی جگہ تعلیم <سلام> میں کیا حرج ہے میں لانتی ہے مال بھی لاؤنڈے بعد ہو تعلیم کی حرج ختم کھا پا جن مرضی بعد گوارا نہیں ادر بعد گوارا سیا جی جڑا چنگا لگ جائے نا ایک بندہ پیار ہو گیا کھوتے پیار ہو گیا کسے پوچھا کسے پوچھا حدرت جی کسے پوچھا نہ مراد تھلے کا سودا کی بن بیٹھنا نا نہ مرا تھا نہ پجاری پیر وہاں بیٹھا ہوگا سڑک پخانا پی کرے پیر ننگا بیٹھ کے ہوں کسی آ کے سیانے آخر مراد پیر ہے ڈھابرا سڑک دے نا ہوگ پیشاب کر سو سی ہوں مریض چاری کی پہلے مراد تے تے جہل لوگ جے بابے ہورانو سڑک درتے لنگر پکاؤ کا خیال آ گیا پوری دل تیار کی بیٹھا بابے لنگر بگاڑی جہاں من بیٹھے میں بدنام وہ قتل کرتے ہیں تو چرچا نہیں لگ ہو گیا بابا ماں چنگا جی لاگیا کرشتی نیچر چاہا میرے پسند خدا دے میرا آدھا یار گل سو گل چیز تھی تھی تو بڑے بڑے سچ لوگ ہیں بڑے چنگے لوگ ہیں ہر شاہ کو گا نہیں انسان دو. اتر میں میں جھوٹ نہیں بولتے ادھر بڑا جھوٹے وہ تو جھوٹ بول رہے یہ دل خنزیر پیر سے جا لو میرے ٹکرے میں جی. کہ سچ بولتے ہیں جی میں جی وہ آدھے خدا تین نے رسول اللہ جھوٹے رسول نے نوز باللہ میں جی ہاں وہ سچے نے جو سچے نے تو توڑا پھر دجال پیر پھیری ماری کان کڑکایا سو جی میں کیڑے کیڑے دیکھے ہوتے کانے کیڑے جی کدیڑے نہ تو کھڑکا تھان آتا پیریا بھی لانتی بچہ جنو خدا فرما جھوٹا جھوٹا لانتیا لانتیا میں لانٹی سمجھ میں فرکیتی میں تیری بوتل پیوا اتنے رکھ میں گٹ پانی کا پینا آرام سمجھنا شوجہ بات کی گل کسبیا کون پی بہت شور سر میںال دینا اسلام جرضی جھوٹا جاؤ جھوٹ جائز نہیں سمجھے گا نہیں سمجھے گا جا سمجھے گا کافر ہو جائے لیکن میں پوچھنا ایمان دسیا جی کیا انگریزی تہذیب اندر اپریل پھول ہوں اپریل فول دا کی مطلب ہوں اصا اکھا ویخیا ایک مائی عورت بڑھڑی مائی نو نردیا لاہور بلال گنج میں اسلے مدرسے پڑھا سا اپریل مہینہ سے کنجر دا بچہ آیا مائی نو آخیا تیرا دا کلہ کلہ پتر سی تیرا پتر کا ایکسیڈنٹ ہوا مر گیا مائی نو ہے کیا سال مر گئی تھان بعد پتہ پتا لگا اپریل فول سے سچے کون نے سچے کوئی گل ہوئی نا کہ کھوسے جو پیار ہو گیا ہے آتا سیب لگ کے دیکھو لانتی کا بچہ سیب آگے اور اگے دیکھو مسلمان ہو کے لفظ دیکھو تعلیم ہے عورتوں کو بھی مردوں کے ساتھ ساتھ چلنا ہے کرتا ہے مرد اپنے مرد کی گلیا متری دا اس چروکری چلن دہی دوسری گل کرد نے ये से लिखे मर्दों के साथ साथ मर <laughs> लगे क्या <laughs> इत, कह अच्छा आखिरी ओर मेरे को लिखा है और सूद को पुराने हाथ तो फिर तब्दीली बाशी तब्दीली की रहा में रुकावट पड़ता है फिर सूद को पुराने पाक मना करता है لیکن آج کل کوئی معیشت سوت کے بغیر نہیں چلتی چنا یہ جی بھی رکاوٹ ہے اگر سچی کہ زبان تے اردو ہے برتن تے اپنا ہے کہ پیشاب یا دھد پیشاب اگریز کا لگا جائے کہ نہیں پیشاب ہی ہوں پیشاب نا لانتی بچہ نہیں آ کے حرام ہے نہیں سمجھے باقی جے تو مزید. مزید. ہے جی پڑھنا چیز دور حاضر کے عظیم فتروں کا ان جی شاء اللہ ہی پاؤ اس خالی دعویٰ نہیں تی روپئے ہاں ٹھیک ہوں گل چلا رہے ہیں کہ بندہ سی گستا رسول جی مرونا محسوس کیا کہ یہ سر بن سکتا بالکل یہ ہونا چاہیے سر کافی مطلب ملے گا کہ سر کا لقب اگریز ابھی ہی رکھد کردہ جب ویکد کہ اندر گستاسی اور کچھ بھرا ہونا لانتی کریم ہونا چاہیے سر آخنا چاہیے سر واقعی گستاپ لانتی ڈلہ بئیما بچہ جڑا سر آ گیا گیا ہے ہوں ایمانسو میں خوش ہوتا لگ جائے گولی مارو ایمانسو گفتاخ رسول نال شامل ہونا دوبارہ کرے نال؟ جدو گفتاخ رسول کا مطلب باقی جہاں سارا پیا اسی لوگوں شمار ہونا جیڑا خود باز ہے ایک دوسرا دانا بیان کرے دا ایک لفظ کا بناو آ پسند کریں گے کر میرے لیے شاست آخیات سابت کرو کسے مخالف بولیا ہے اتے ہی بولیا جا رہتا بچا تٹو نکلے بات دن رات میں گھر پاک کے سامنے کا پھر بھی لالسی کا پوت آ کے گدا کے گھر پا کے آ کے سو سینا پا کے سود ستروارا ماں لو ہے ڈی چ سگولی تک فارغ کہڑی شاید کھانا پا پا سدرسے کا فارج کی کھانا کتوں کھانا مواد نہ کرو لان پی بچے آؤ پر بندہ سہنے با... آدھے بندہ جیت ہو جبر بندہ ڈیٹا کھا ہلواجہ کھاوے مسیت میں چٹی خاڈ جانا ورگا مسیح کھا لنت ایسی خدا دی پہ گئی ہر ننگا چور چکا ہر کمینا او سا سن دے سا اور ساتھ چور کوتوال نہیں سب من یار کو ہو سکتا چور ہمیشہ کتوال سپاہی کے چور نا لینا نہ ہو مراد جا کے باقی چور کوتوالو ننگا جڑا ہے وہ کپڑے لینا پگلو ہے نام مراد جی جمع ادو دلیل مراد جمع اُنہوں کپڑے آگو نہ نہیں ہوں پیار سنبھال کے گل کرے لانچی کا بچہ یہ دل بھی جن جانور آئیں یہ سارے کپڑے پا تراج ملتا کرنا اکوم میرے بھائی صاحبر اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو ایسے بولو کہ لوگ سچ یقین کر لیں این وار جھوٹ بولو تو پیر جما کے بولو ہاں اسی طرح بندہ ایک بکرا لے کے جا رہا سی پراڈی چار بکر گیا بکرا چاہیے لگ بکرگار قابل بند بھی قائم ہو کے نا جواب درا لائ پاگل دیا پترا جی تیسرا آ گیا ویچے گا چلوک چنگا پڑا بندہ پاگل میں ستی چی بکرا لوگ پوری قوم سال انگری لانتی سڈے بکرے تحریف گندی بزرگ گندے مہول چلا سا دی ماہول گندہ راستہ گند سی داری گند یعنی پن ای جھٹ چڈے نے کتے کے پترا پوری کتاب لکھ چھوٹ کے اتنے پہلے لوگ جانور تھے پہلے ایس طرح کے پلان دیکھو آ جا رہی کا ساری قوم نے بکرا چڈیاد چڈ کے پورے بیٹھے بالی پیر سارے دین چڈ یار کتنے اگریز آ کر کے پاگل نے دسو کتا فرد <tos> کتنے okay. بولو کتنے بار بولو لوگ سچ سمجھ کے مسائل اپنے دور چ حکومت نشاد کمیٹی کا سربراہ با وزن حکومت पूरे मुल्क जी कमेटी किताबा तरतीबूल दाल यूनिवर्सिटी तक दयाबराह और फिर समझो इस सारे समंदर का रवाज सला अख कुछ यानी अख्या जमात तो लैके पहली जमात तो लैके میں پچھوں سنا لوا پہلے پھر سوال آیا اس گل کسی شہر کی حقیقت معلوم نہ ہو کوئی بندہ فیصلہ صحیح نہیں دے سکتا زیادہ تر عوام تے مولوی حضرات اے تعلیم دے بارے خیال کہ تعلیم صحیح ہے محول قیمت خرابی نہ ہوں लेकिन यह ख्याल उस वक्त तक जिस वक्त तक हाले ऐसार दीवार तो बहर जे और अंदर को जो इसलिए तुसा इस तालीम की चार दीवार टप के झाती मारनी है ना उसने तस्वरात और ख्याल बदल जाए अब किसी इन जहमत गवारा नहीं की गौर करिए کسی ویکھ دنیا بھی مفاد کے تحت اپنے پیٹ اور نقصان ڈر وٹ گیا دبا گیا کام کیا اسا کند ٹپ کے دیکھا بھی سال سان یہ اتب پیچھا کر دینا کہ چلیے سی کتوں تک جی دوسرے مولویاں کسے کتاب کا مطالعہ کیتا ہونا کسے وادیئر خلاف مطالعہ کیتا ہونا مطالع سال یار کوئی تجربہ آخر سال دا اس باتھا. عدی ہے چالی سال کا بیٹھا ادی زندگی میری اس پاس لنگ گئی خالی خالی مطالعہ کیا بزرگ نگاہ بزرگ آلمی فکر خدا تعالی طرف ودیے ان دی تربیت دا اثر او بکرا اصا بیس سال ای پڑھا ہے لکھا ہے بسا منازرے ہر رنگ اثا پرکھ اللہ تعالی کے فضل نہ آج زمین کا کوئی بندہ ہربیر سب ہوئے گئے مسلے ہوسلے ہر ڈاکٹر برک نے اس تعلیم میں پہلا اس تو پہ جناب لوگ کرنا کہ تعلیم اور زبان دا فرق کی ہوں اصا نے تعلیم انگریزر چھوٹا فتوا نہیں سڈا کفر اور ارتداد کا فتوا حرام نہیں آدھے سر انگریز کی تعلیم کفر ہے ارتداد ہے انگریزی زبان حرام لے گئے رہی ہے یہ سا فتو ہے فکر لفظوں دی, ف... دی تہ تک پہنچنا بھی آم بندہ کام نہیں yes. پہنچاو گے آپ جی گل کرو گے تو... دل مطمئن ہوگا میں آخری گل کر رہا اگر تو بعد کسی آگے تسا کرو اگر اوتھے تتمین کر لو نا تو میں بیٹھے مطمئن ہو <سلام> دے سارے سوالات ختم ہو جانے آپ کو جا رہے چیز پھر من جائے گی ہو جاب کو کمال ہے بابا یادم نے سوام ساری بولیاں سکھائی تعلیم کو زبان حرام لے گئے پہلے لفظ سارنے کی پایا اس گل کا خلاصہ یہ ہے کہ بابا جی زبان دیکھ زبان, ہو دی زبان ہو دی. تعلیم ہوں کسی قوم خود زبان تعلیم نہیں ہوں کہ عربی تعلیم نہیں دی. دی زبان اسلام دی تعلیم دا ذریعہ خود تعلیم ہوں ایک دلیل آلم پاک صلی اللہ تعالی مبارک اربی آئی کہیں زبان نالیم آدیو تو پھر سے اگو جال اسلامی تعلیم آن ہو گئی جدائی اسلامی تعلیم سے عربی زبان ہے بالکل ہے لے کے اسلامی قائد اسلام پا ہے ہوں زبان کی مثال یہ پرتن اس کے اندر کچھ دوسرے پا سکو گے گالا کڈو کچھ تاریخ والی جلی دیا پہ بھی الفاظ کی ہندوں مانا جی مرضی رکھ لو جی دھ لو شا پال عربی زبان کے برتن ابو جہل ہوشاب پایا کافرانہ، مشرکانہ نظریات مشرکانہ عمل، کردار بھی مشرقانہ سوچ بھی ہر دبار کیڑی سیارا دس بندے پیشاب پی رہے ہیں مایا نام پیشاب سے برتن دبا کے آئے سن لیکن کیا غلط آپ برتن پا کے گل کرنا میں آخی خرا پیشاب والا برتن خرا سٹ یہ چھپا کے گل کی کرنا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ بابے آدم والے اسلام پہ جانے پیشاب والا برتن مکن نہیں نا نہرا ہے لمبیا پاک نے پشا پڑے بیٹھا میں پشا پہ سو مثال دینا ساری بولیاں سکھائی لیکن سکھاو رب پہ رب جنو س کافر جنوب سکھا اپنی تازی ہونی ہے جی برتن پشا پاگ ای مسئلہ ہوں مسئلہ سمجھا چلو اس کی مثال واضح کر دینا وہابی تعلیم وابی کو دیکھنا شیعہ تعلیم مرزائی تعلیم ہے کہ نہیں پڑھا ہدیش نے کہ نہیں شیاں چلو اپنی ادیس قرآن پڑھتے ہیں حدیث بھی اہم پڑھا وا بھی تعلیم ہے رہے انہوں نے ٹھیک پڑھانا لیکن پڑھا جڑا قرآن حدیث نال ہیں لایا حدیث نے پاک د پشاب نال رکھنا ہے گستاخی اولیاء کی تعلیم شرک ہے یہ اس مذہب کا خلاصہ ہوں اس شرک شرک شرک شرک شرک بدق شرک جانا کہ نہیں بھاوے قرآن تعلیم قرآن تعلیم حدیث حدی تعلیم کا نی بابا جی ایک مکھی کی کتاب عنوان دتا جنا یار اس تعلیم انگریزی کا لبے لباس اس بندے بیان کیتی ہے یار میں نہ علامہ اقبال نہ اکبر نہ نہ کسے اور مفکر الفاظ اس طرح میں نہیں دیکھے جی میں حقیقت اس نے بیان کیتا کیا کوئی حقیقت نو بیان نہیں کر سکتا چکرالوی سام جو مرضی سی لیکن پھر نصیب ہو گئی میں وہ جے توبہ کر گیا نا انکار حدیث تو الفاظ لے کے اللہ تعالیٰ بخشہ لیا کو نظر دیکھنا ایک مرتبہ ایک مکھی کو خیال آیا مکھیاں دن خیال آیا کہ باغوں کی بدبو دار فضا میں پتلیاں اور بھمرے خام خا خراب ہو رہے ہیں رکشا سکھ دہ پوری تعلیم دا ایک ایک لفظ ایک کتاب لکھ کر انہیں انہیں کتلیاں گمرہ نہیں بد رو بدرو آدھ نے گی نالی گٹرنی بدرو گٹرو گی نالیوں بچڑ خانے بیت الخلا انہوں نے دعوت اب لکھی جائے کتاب لکھ کر ہمرے پر برباد ہو رہا نے باغ مجبور شکایت خراب ہو دیتا ہے آپ کیا چنگے کرنا چاہتے ہیں اس نے کئی سو شفات کی ایک کتاب لکتا. کتنے سہل سال پر تفصیلی بات کی کیا باغوں میں ہر طرف بطرو پھیلی ہوئی ہے جو صحت کے لیے مضرا اور کیا بکرا ٹوٹ گا کیوں ٹوٹتا کساب کی دکان اب کسائی دی کسائی کی دکان کا ماحول آس بس حسین حیات پرور اور راحت افزا ہے ہلاکت اور گندگی میں وٹامن کی کثیر تعداد پائی جاتی ہے جو باغ جیسی ہے پھول چھڑا ہے بھی تھا آخر کرنا ہے جا کے گدی بوٹ؟ تو جاؤ ہونا بوجھ صاف خانہ بد رہو گندے نالے گلازت خانے اصل دنیا ہے باقی سب کچھ مات دیتا مکھی نے اس کتاب کے لاکھوں نسخے باغوں میں مفت مچھر کی خاطر جا کو جا لائبریریاں کھولی سفری کتب خانوں کا انتظام کیا ہر طرف مبلغ بھیجے پوسٹر چھاپے پہلے تو بمرو اور کتلیوں نے اس کتاب کا مذاق اڑایا اگلی بارہ کتاب پڑھتا ہوں چپ پاؤنا مسلمان اس تعلیم کو ہر hmm. سید کا انداز کیا سب کا پپت سمجھتے تھے اور میں خرید نہیں جاتے تھے اکر رفتہ رفتہ اثر ہونے لگا کچھ نوجوان بمرے ہوشیار ہے یار کی یہ جائزاد نوجوانے نوجوان نوجوان پیارے بھی مری گل نے پرانے بابے سانو نہوجوان سنیت دے نوجوان بھمرے شہروں میں آکر گٹروں کا نالیوں کا بچڑ خانوں کا جائزہ لینے لگے بدبو کی لپٹ سے پریشان ہو کر بھاگتے اور پھر لوٹ آتے اور ظاہر ہے کتنے ان خوشبو باغ آدھی کٹھے لالتے کو جائے گا نیا آدھے نے اک دے کان سنیا، دل سے اثر کرتا ہے उन्हें दिए हुई काम बख्ती थी कि पढ़ दई थे ना पढ़ दे से बच देना क्योंकि नक्स तना खड़ा है कंजर शैतान से खड़ा है वस वसा झट देता रफ्ता रफ्ता चंद भमरो ने भी चमरों ने भी गंदी नालियों बच्चों की खूबियों और चमन की खराबियों पर तकरीरें शुरू कर दी वापस गए जायजा लाए ہوں وہ گٹر ہو گئے مکیا ہو گئے واپس گیا اپنی قوم نو سارے کٹا کر کے جناب جلسہ آپ کرنا آپ سر رہے جب مکھی سر رہے مکھی آپ سر رہے جلسہ ہو گیا خرچ ہوگئے جئیے تو گھر پہ ساری زندگی اسے باغ مر جائے گی باہر کی دنیا دیکھو کتنے دنیا جان گئی نام را جنس سی؟ سیانے آدھے کابلا لوہے کا کھولنا ہو چا پی پلاسٹک تھوڑا دی دینا لوہے دی دے کی دے دیں نہیں وہ جنس جنس نو سیا مثال ہے کڑا تو وڈے نو درخت نٹ کے آنڈا دیکھ سڈ کام وڈیا ہونے آ یار نہ گل کر میم تیرا درد نہیں ہوئی نہ مرائی جیسا میرا جنس جنس تو پی مری بمرے لانتی گئے وہ پچھے ہو بمرے آ گیا اپنے نے تھوڑے نے وہ اوکے آئے نکھا لڑکی کریں گے جھوٹ کی بولیں گے یہ تو پتا نہیں ہے سن کے تو بمرے آئے سن تو اُن جن باہر گٹر تو ہو کے بمرا رہا, رہا؟ جناب دس پندرہ برس میں تمام بھمرے اور پچلے گندی نالیوں میں آکر کر گلاگر کاٹنے لگے ل مقام میں جناب ایمان کو کرنا ہے یا ایمان سے دسا دار یہ سی جس لانسی جا نظری ارتقا سکو ہے تو پہلا انسان لنگور تھا آدم لنگور نبی کا پتر آندور کے مسلسل بندہ بنے ہونا اس او لانسی اور پوری وی لاک اس پاس جی فرق ہوں کہ کیونکہ نبی پاس میں جسے موچھیں ترش اور داڑی بڑھاؤ دونوں کام کرو گے تو یہ مخالفت ہوگی मजूस की मुखालत होगी क्योंकि तराशते जो दाड़ी रख भी ला तो जब तुसा दोवे काम करोगे से मुकात के इन तैयार हो जाएगा मकाम मैं गल इत कर दू ना फिर मैं मर चुके स्टाउंगे क्यों सड़क हुआ तो कितनी रखी तो जद हर पास हारग होती है तो खट उठती नफा नुकसान सारा कुछ سوچنا ہوں بے لیکن فراغت تو ہوں. کی یہ سو بھی ایسی فکر مسروفی گھر فلم ڈراما بازار دکان تی ہر وقت جناح کی دعوت جناح کی فکر مسروف اور جس لانسی کی سوچ ہر وقت جناح مسروف ہوئے فراغت ملے تو لان کی کوئی سوچے گی جسم کی کیے اپنا گھر کی سوچ رہ گئی تو صرف ڈیڑھ جو یعنی تو فارغ ہونا ہے فارغ ہونا ہے مقام ہے لکھنؤ گور ہو گئے پہلے تو زیادہ غور ہو ذرا سوچیے کہ کیا وہ کتابیں جو گزشتہ سو سال سے آپ کو سکولوں میں پڑھائی جا رہی ہیں کسی ایسی ہی مکھھی کی لکھی ہوئی تو نہیں خدا دہ ہو خدا ادا کیا مکتی کہہ رہے ہیں کہ اگر علم روشنی ہے تو وہاں اگر اس وقت کوئی محقق ہے تو انگریز پروفیسر داری منا کی یارو اگر زور کرو کہ جہاں سو سال تو کتاب پڑھائی جا رہی مکھی دیا تو نہیں لکھا گٹر کی خلیلتر تقسیل بندہ آپ جانتے ہیں کہ صدیوں سے یورپ اصر ہوا سر رہی نناز ناؤ نو ہے جناب اب تاری گانے بازو ہے اخلاقی روحانی اقدار کا وہاں کوئی تصور تک موجود نہیں غریب اقوام کو لوٹنا دن بھر تنور شکم تاپنا اور شام کو جنسی کشتوں یعنی جناب اخگاروں میں ڈوب جانا ان کی زندگی ہے خدا اور آخرت سے بے خبر حلال و حرام سے یار وہ گایا چنا کیا بات ہے کر لو جو چھک پہ توڑنا چاہیے وہ دکانوں میں سے بلی تو بھی قانون تو نہیں چلو حرام سے نہ آسنار پس لگوں کے دل دادا آگے لگنوں سے گورو یوں سمجھیے یوں سمجھیے جس گل سے میں کہنا چاہے اس گل سے بچا جا سکتا یوں سمجھیے کہ یورپ ایک گٹر ہے جس میں وہاں کے لوگ مکھیوں کی طرح گلاگر چاٹ رہے ہیں وہاں کے لوگ غلادت چاہتے ہیں پھر میں لطفی سے بتا رہا ہوں کہ فلانا پیر چھ مہینے لندن رہتا ہے یعنی گٹر میں عرفان شاہ صاحب چھ مہینے وہاں گٹر میں رہتا ہے چھ مہینے یہاں شبیر شاہ صاحب چھ مہینے گٹر میں چھ مہینے یہاں پیر خدا لانتی لتیفا یار موہ پھر لنگ دینا دور ہو کے جانتی ننگے جہاز کو پیر صاحب کاٹر صاحب نگ دے سنا پیر صاحب ہوں بیہ دا جماشا لبنی جی چود ماں نہیں پہ چڑھتا رخ کال میرے کو انجینئر سی مولٹی فارم والے کا مولٹی فارم نہیں ہے جا ان تھلے دو چار سو بندہ ایم اے بادشاہ نے کیجینیئرنگ کی داڑی مشمونا پینٹ پائی آ گیا بحث کرنا کیسا نے سنیا بندہ جاڑے پک سوال لے کے آدمی لو جی وہ بیٹھتا گیا گلا شروع کی جناب میں سوال اس وقت دے اگے میں یا پیچھے نقل اداری نقل ہمیشہ ایمان للدا سے نقل نکلے پیچھے ہونی نقل پیچھے دکھے کے پیچھے آ کے نہیں پیچھے میں جاؤ ہوں ماں چین آتا ہے بہت ہوں جناب ماں چی جناب نوشال چنگنے سچی دسی کو خوش گا ویس کے یعنی میں کہری گل سے یار پیسہ لگا چیز ہوگی بکا رہا تیرہ ترین ایمان تے ختم میں نے جدو غیر تہذیب اپنا تیرے دل چ اس ملع طریقے کی تہذیب ہے اپنا ہی. اگر تردی چاہارنا پیا آرام سے کرنا تو کیوں نہ مرادہ نیڑ جانا یہ فخر کی پھرنا آکڑا پوچھا محبوب نڈ کے ماں جو پیچھے چٹنا پیا کہ آخر تیرے دل دے دے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے کہ نہیں آئی یہ جی آئی ہے تو ایمان تیرا ختم ہے کر کے اکبر لابادی پرمند ہے نئی تہذیب میں دقت زیادہ تو نہیں رہتی تہذیب میں دقت زیادہ تو نہیں رہتی مذاہب رہتے ہیں قائم فقط ایمان جاتا ہے فقط ایمان جاتا ہوا ہے نوی تہذیب ہے نا مسجد بھی بڑھوا دیجیے ہاں مسجد داری ہے وہ جھنڈا بھی لگا ہونا ملاڈ بھی ہونے لگے ایمان نہیں ہونا یہ اصل سے وہ ختم ہے ایمان کیوں نہ ہوئے ایمانے کا نام تھی آشک بن گیا ایمان ختم ہو گیا مخالفت, مخالفت ایمان کا جزبال رابطہ باد دشمنوں ایک بندے مین تاریخی چیشتی اپنی فوٹو کچھ شناختی کر جپان لندن پیشاب کرا میں ستی سال ایجنسی کا بندہ سال بند بلی خریدنا تقریباً اٹھارہ سال پرانی گل میڈیا میرے پاس تک نہیں لبا ہاں جہاں نا اسلام ایجنسیاں این جپدی ایک پھیرا پواؤ راقی ٹکرا ماردہ چیر ہال رنڈیاں بشتیاں جو ہے تو ہوا مکالا ملیا کیمرے لگے نے فلم جی آدمی تو ہمارے گیت گائیں گے او شہر تو باہر نکل میرے نو تازہ پابندی مہینہ ہو گئی لگی میری ایک کیسر سنا دیتی ہے کارنی حامد جی چتانی کے خلاف موضوع ملتان شہر لایا سی میں ایک فکرا چکر بول رہا بول گئی دیر چٹین بہن آپ گلانی نہیں ہو سکتا حوصل اصل ہو سکتا چلاس کی اولاد نہیں ہو سکتی پرتا ہزار پابندی ہوں پابندی یہ لگی ہے شہر لاہور تو باہر بغیر منظوری تو نہیں ملتی کا کام لندن میں بہت سے ہو رہا ہے جال مت فرماتا ہے میری دہی رہتا ہے یہی دہی رہتا ہے جنہوں میں انکار پر کا ہے مگر جب دل دکھاتا ہوں تو فوراً مان جائے کنجا رہی گل ہے کی لا کیوں مولویا لگائی نا لگائی اسلام نے لگائی لیکن آج کل یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہندو یار آپ چشتیا وہ سور کتے بے آئی گل کری میں ناراض رکھنے جی میرے سور ناراض ہو گیا کیوں میں سور آتا میم کیوں آ کے پروفیسر یار ہندو سامنے تو سو تو مگر اپنی آنکھوں کوئی اہمیت نہیں رکھتا تو ہم چٹ گئے پھر آتے سکھنے سامنے تو مگر اپنی آنکھوں کوئی اہمیت نہیں رکھتا لیکن کسی کن دن سے اسلام پابندی لگاتا ہے لیکن آج کل یہ کوئی اہمیت پھر پردہ ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ عورتوں کو بھی مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلنا ہے تو پھر بادشی تبدیلی میں رکاوٹ کرتا ہے کٹ وے خود ترقی دراج کون بنتا ہے پردہ کیونکہ پھاڑنا لے نیتیں جو آج رات ہو عزت کا جو کتے دا پوت پہلنا چاہتا ہے وہ سمجھتا ہے دے ہے وہ ماں چوت ہے ماں چوتھ دی ماں چٹے گا کسی دی بہن چڈے گا اور سیاح گل مشہور کیجیے نہ کھی گے تو نہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی وہ آتا ہے توں کعبہ بناویں میں کھوتی بناواں جیسے مرد ماں نے پوچھا چک لوا تا مراد کی میرا دیدار مردا اسلا سلاکار تیری ماں جمے بابا فرید میری ماں جمے کھوتے پوتری فرق کیوں ہے اچھا کو قرآن پاک منع کرتا لیکن آج کل کوئی بھی معیشت سود کے بغیر نہیں چل سکتی چنا چیزوں روکاغل کر آن دی نگاہ چ ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہوا تو یہ مطلب صاف کہ وہ ترقی کو فرج کرنا چاہتے ہیں پیشاب ہے سچی دسیا برتن جی پیشاب لکھتا نمبر تین ایشیا کی روحانی ہے اخلاقی اقدار کم طرح افج نہیں مطلب مسلمان ملتا ہے. جی. یہ اے آخر اے کار اے اسلام والے یہ سب آتے او نشہ دے کے بندے کی عقل مارنی پاگل کر دیں بندے اسلام پاگل ہے، اسلام ہے، عقل مار دینا اسلام وہ مکھی کو آخر کھانا پینا ناچنا ہے۔ یہ باہر ویک دکولی دلتا دا اور سیاست کا دائرہ کار جدا جا جل کر دو گل کہ نہیں جس ایم پی ایم ای بندر ہم سیاست چلتا ہی بلکہ چڈو جڑے جی دے نورانی دے نیازی دے پجاری سن جد جی نورانی نے اتیاد کی بابیاں شیئر جدہ سن دو مدباس تو آدھے سن یار سیاسی سیاست دا جدا ہونا تو مذہب تو کی مطلب سیاست مذہب جدائی, جدائی, جدائی دا کی مطلب بندا ہے رسول ہے حکومت واسطے رسول کوئی نہیں یہ بندہ جدائی دے مطلب حکومت <تصفح> آپ دے کوئی احکامات <تصفح> وہ جے مرضی کفر کرن خدا دے رسول دا دین ابے نہیں جا سکتا یہ عوام <تصفح> دنیاوی معاملات میں اور حکومت کے معاملات میں مدد مداخلت نہیں کر سکتا ایمان مہمان دسو جا لسی دا, دا بچہ سمجھے رسول ایک رسول دا رسول پاک دا ایک حکم میرے آستے کو مسلمان ہے کسی ایک حکم دا نا لے کے آ میرے کو نہیں جی لانسی کے بچے حصہ جڑا حکومت ہے, ساڈے ہے ہی نہیں <تصفح> غیر ہم گھر ہم نے دو طبقے تیار کر دیتے ہیں. جب مذہب اور مذہب اور سیاست میں جدائی ہوئی تو انہیں دو طبقے تیار کیتے کی ہیں ایک طبقہ مذہب والا جو کہتا ہے سیاست نہیں کریں گے سیاسی کا سیاست ہو گیا اور رائے والے تو ساریاں پتہ دوسرا سیاسی وہ کہتا ہے، ہم نہیں وہ سور بےمان پور تعداد بےمان پور تعداد کیونکہ دونوں چیز رسول کریم دے دین جدائی نہیں کر سکتا ابلا یہ تک سارے مننا پڑے نبی تالا لسلم پیشاب پخانے پھرن کا بل ہی ہے <object> ماں او جہاں نبی پیشاب پخانے گا حکومت دنیاوی تعلیم دنیاوی تعلیم کا نام ہے وہی تو دنیاوی تعلیم دنیاوی مائک پیا دنیاوی تعلیم مطلب دل سے جا سکتی ہے میں کہ من دس کھانا سونا سمجھا جائے جی کھانا پینا سونا شادی بیاہ غمی کاروبار سارا دس تو رسول کریم دی شریعت تو بار کیڑا کام رکھ سکنا ہے, چون کے فیر ہیں دنیا بھی ہے. نہیں. تو لانتی ہے تین شرم نہیں دیا جب تشدد باہر نہیں رکھ سکنا ہے تو میں دریا بھی تعلیم ہے سر سید کا نظری تھا لانتی کے بچے کا دنیا رہتا ہے اور دین دی ملے گا دیڑ پہ گرنتھ اور ملت یعنی پان اسلامزم مسلمانوں کو ایک قوم کہنا سرختراخنا چودی بکری قوم عراقی بکری قومی بکری قوم پرانی بکری قومر پٹان پٹھان تحریر سے ثقافت وکری دین دے دی بلوچی پھر انہوں بھنگڑے ناچ سارا کچھ تاکہ بچپنے تو ہی نا دے, دوسرے دے خلاف رہا کر رہے نا قتل ایک دوسرے کر رہا کراچی آئے ادھر ادھر لسانی کرو لڑے پہ تعلیم اللہ تعالی اجتماع کرتا ہر سال اللہ تعالیٰ چیز تما ہے ہر سال پاکستان مصری مردی جا کپڑا ایک رنگ دا تاکہ پتہ چل جائے کنو آربی شریف رسول کریم تو پوچھے سکار نے عربی دا کی مانا دس اربی آدمی دیکھو اسبان امام ابو نام اسبان حدیث دی کتاب لکھا ہے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من مندا فی حاضر دین فربین جو میرے دین اسلام داخل ہو جائے گا عربی بیٹھا ہے اسلام گیا حضور فرماندے میری برادری ہے عربی معنو کا سب سے بڑا مسئلہ خوراک ہے تو لانتی ہے حکومتان دیکھو تو صحیح خوراک تک کھان پینے پیچھو دین ہر شہل آنٹی نے پتر مرائی چاہیے کہ نہیں کیوں, کیوں؟ वा, شہر دا تو مل جاتے لگتا ہے <laughs> <laughs> اسے بڑا مسئلہ کیے سبق سور ہے بچہ پڑھی کرے سب سے بڑا مسئلہ کی ہے خوراک <laughs> <laughs> وہ سر سید احمد خالی گری کہتا تھا خدا رہے نہ رہے دین خدا ملے نہ ملے دین رہے یا جاوے پیٹ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر صورت میں بھرنا چاہیے آہا میں لانتی میں سب سے بڑا مسئلہ قرآت ہے تو جنگے بدر کربلا تو لگی تھی خوراک ایمان دین تو دین ایمان تو بڑا مسئلہ قرآت بنیا ہوں ہے ٹکر ہر گل کی قرآن شریعت اسلام نہیں ایمان لگ دسو یا ہر گل تکردی ظلم ہنسا مسلمانوں سے ہر گل خلاف پہ جانتی ہے اگریز النا ہے لکھے وہ کھیتی باڑی میں لگے رہے ہیں اور خام مال ہمیں اور لوہے کی مصنوعات کی ہم پیش کرتے ہیں چاہیے زور نال کھیتیاں باڑیاں کرن چنگا سودا بھیجن لوہے دا مال اصل بھیجا گے تاکہ اصا کھا کے صحت مند ہوئی سلندر گڈیاں چک چٹ کے ہسپتال ہسپتال ہے ارے گیت نہ بانج کا ایک ہے ایک ریڑی بندہ رکھتا روپیے دس روپیے کے اسی طرح بیماری بڑھنی ہے یاد بندہ اگو انگریزی امر السنا ہے تمام زبان کی ویبان اعلیٰ زبان انگریزی ہے اور سر چشمہ تا ہے انگریزی خط نہایت ترقی یافتہ ہے خط طریقہ لکھن کا اور قرآن پا نوز بلّہ اور قرآن خط سے جان چھڑانا ترقی کے لیے لازمی ہے قرآن خط بھی گوارا نہیں ہے نا لانتی سبولیاں نپولین نیلسن ملٹن بیکن نیوٹن وغیرہ محسنین انسانیت تھے اور باقی یہ غزالی رومی وغیرہ تاریخی میں بھٹکنے والے اندھے صحابہ البا تمبیا سب یہ تاریخ میں بھٹکنے والے اندھے تھے یورپ کے درو دیوار باغ اور آگ بہور و تیور بےحادین دجلا پورا سہ جہ یہ سب گندے نالے گوا پرندوں کا بادشاہ ہے اور یہ بل بل چکور تیتر مور سب کے ساتھ مطلب کہ سانڈا جو سودا او سب غلط ہے او مکھھی آگو پینکار. یہ کتابیں پڑھنے کے بعد ہم یورپ میں گئے لیکن پیچھوں داستان شروع کر کر دیا آئی ہو رہی یہ کتابیں پڑھنے کے بعد ہم یورپ میں گئے شروع شروع میں تو وہاں کا ننگا پن اریا فہاشی عیاشی سے قدرے پیت کے نفرت کھائی لیکن بہت جلد ان نفرات کو قبول کر لیا واپس آ کر انہی باتوں کا پرچار شروع کر دیا جب میں دھمنے جا کے جلسہ کی دکھ رہے اب یہ حال ہے کہ اب یہ حال ہے کہ ہماری یونیورسٹیوں سے فوج در فوج ایسے گریجویٹ نکل رہے ہیں ہو لفظ غور و حضرت جو خدا اور رسول سے بےدار لا لاخت اللہ تک مسیت نماز میں کی مسیح تک لگ بھگ دیکھو کی بڑھتی پی ہے خدا رسول سے بیدار میں یعنی شراب اور نغمہ گانے کے پرستار زنجیر شکم میں گرفتار ہیں عام بلند اخلاقی اور روحانی اقدار کے منفر ہیں جو اپنی تاریخی رواجات اسلاق ماضی حال مستقبل منزل کے اصل بے خبر ہیں جو اپنوں سے متنفر اور یورپ کی ہر چیز کی کرویتا ہے جو اپنی زبان اپنے ادب بلکہ قرآنی خط تک کے دشمن ہیں جن کے ہاں زندگی کی بڑی سب سے بڑی قدر شراب پینا اور نابحرم نیم اریا یعنی ادھے ننگی عورتوں کی کمر میں ہاتھ ڈال باقی فخر کر چلنا ہے راکی سے گولی پخن کر دینے دیتے کہ نہیں آج یورپ بے حد خوش ہے ہیں آخر اس نے آخر اس نے اپنے اس حریف کو پچھاڑ ہی دیا جس سے وہ پہلے چودہ سو وش میں ہزار بار پک چکا تھا آخری گل ہے اندر اگر آج ہماری درس گاہیں دار ٹھیک لیا پنٹالے میںبھال تیرا چیر جہا ہے وہ دوروں دستا وٹے جڑے نے وہ اتوں دستے ہیں تو اسے آل ماں کو آنا میں نمازی آدمی ہوں آپ میرے لیے کیوں برا خیال کرتے ہوتی جگلی کھلو تو پچھلے دن نماز نہیں ہونی خاطے کی تمہیں پتا کونی نا پچھلے نت لگتا تو تیرا پلیٹ فارم جلدی نگا ہوتا ہے پتا پچھلا بندے کی نظر پہن نماز گئی آخر بندہ نظر توڑ پہ بد کردار اگر آج ہماری درسگاہیں بد کردار ٹیو کم علم بے عملہ سات دس ہے وہ پروفیسر من لبر ہے تو قصور کس کا دیکھو یار دیکھو تھی نابلے داد گلہ نے کسور بتایا کس کا کسی نصاب کا ہے جو اس قدر مردہ و بے روح ہے کہ پہلی جماعت سے توجہ پہلی جماعت سے ایم اے تک کی تمام کتابوں کا مجموعی اثر گلستان سادی کی ایک حکایت جتنا بھی نہیں ہے رکھا گیا فکر لانت بھیجیے بندیاں وہ پہلے لانتی برائل مدارس سے اور میں لانتی ملا تو لے کے بخاری قرآن پاک تک ایم اے سکول برابر کیا کفرد اسلام نوں اور یہ داری مچمنا آ پہلی جماعت تو لے کے کتاب کا اثر کڈو گلستان جتنا بھی نہیں بنتا کہ زندگی بدل جائے یار میں تعلیم نفرت برابر تھوڑا کرتا ہے سنت برابر کی سنع برابر کرنے میں کیا حرج ہے میں آ اچھا جی ٹھیک ہے جی میں آیا جناب علی ستر سال کے آپ مفتی اور ستر سال کا چکلے کا کنجر اگر ان دونوں کو صنعت ایک دے دی جائے برابر تو <people> <laughs> مفتی صاحب کی عزت میں کوئی فرق تو نہیں آئے گا کیونکہ ہم نے صنعت برابر کی ہے مفتی کو کنجر کے برابر کو دیا <laughs> <laughs> میں پتہ نہیں تو ایمان کو جدو کوئی نی اکل کچھ بنیا شخل عدیب بیٹھا اسلام میرے کو چلاوا روزانہ چل مفتی صاحب چلو چل سارا اتری دفی اسلام دی تمیز کوئی نہیں لانتی بنیا مفتی بیٹھا جالو رو چبر گا کے بلائی اور سنو پھر میں مفتی صاحب پوچھتا ہوں یہ بتایا سنعت ایک کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کوئی نہ مطلب ہر ایک نو دوسرے کی استعمال کر سکتے ہو دس بندے کی سنعت دیتی ہے اگر ایک سیٹ ایم اے خالی ایم اے کا بندہ چاہیے دسا چیز رکھو ہر ایک دوسرے کی استعمال ہو سکتا ہے یہ مطلب ہے نا برابر سنت میں جناب عالی ستر سال سال میں کرنا ہر سنت ایک یہ مطلب نکلے گا کہ حضرت روپے استعمال کر سکتے مر سکتا برابر تو نظر آ سر جال دے دورے برائل رائے ادھر چنا کی آپ کی ویکاں میں ایمان ویکاں داری ویکا میںخت نے مکانے بناؤ جگہ گل ٹھیک ہیں جو گلیاں ٹھیک نے میں ہوں یہ پتا ہےار جل جانا پی سب کی پگ شگ لچ کیا بھی گیا لس ہے پیڈ ہر بندہ آ گیا بندہ چار دفاع پیچھے آیا تک بڑا میں میں میں ہے پتہ نہیں نہیں یہ تھا کو شروع گسے سوال شروع کر دیتا بندے دے دوائی سو آج ہے ہر نہیں ہندوستانی لاہور کھڑے رش پایا شخصیت سوالات شروع ہوئے تھے جی وہ تاکہ تکنی یہ چھوکرا سالہ کون ہے جیسے میں صحیح کا سنوں گا سارے فرقی اور بہت حاضر جواب آدمی مینوسی چھوکرے کو پوچھو یہ کون ہے میں یہ حضور پیر الدین شاہ سا گلانی شریف لاہور کھڑے ہیں جی لاہور پھر دوبارہ میں تھوڑی دیر پھر میں کہتا ہے کہ یار یہ بڑا ماٹ ہے میں کہ جب کون مار لن ہو پھر پیر مار میری پی تو نہیں چلے اس پین چود نے میرا لباس کھا گیا دہی نے اتنا سونا لباس کے پایا میرے نشاہے حضرت جی نا پیر آدھے جن و بندہ دنیا کا آشک مرتا تیروں نے جنیا دنیا تو نفرت حضرت مسابے مردہ صاحب جی مردے کی گل سمجھا جی मैं उल पीर मखी के पिछे अमरथ ना गटर का दिवान है एनू अपना दादा दरबार शरीफ आला चंगा नहीं लग अंग चंगा लगता हजरत पीर दुनिया न पिछे लाद्दा दुनिया के पिछे नहीं चल सकता मेरी गल याद रखना لکھ دنیا لباس وٹاوے جی پیر بدل گیا لباس بدلے وزا بدلے سادگی کے سارا کچھ چلے سمجھ آئی کہ نہیں پیر نفیر دنیا تیو ہرس جو کد ہے خدا دیا برباد آخر کی نتیجہ نکلیا بد نذیر تاریف لکھی سوئی ڈی کی آخیا سوالمان چپے دسو چپے دیا اس محل چوتھ نو گشتی جہی مر گئی ہے چپا چڑھا دیا فوٹو اخبار آئی سی اج تو بھی سال پہلے کیا میارے پاکستان لاہور جدو آئی سی اخبار فوٹو آئی سی پولیس فاڑ رہی ہے محترما بے نظیر کو چھڑتے ہوئے پکڑے گئے تو لحاظ بنے فتوی کے لحاظ کیوں کہ ہورا فرشتیا نشبیش دونا کسے کنجر کمی نے کفر خود جس طرح کے نبی نو دینا in, تو باہر نکل کے ترستے پینے پھر باہر لانتی نکل جار باہر نکلنا آخر. آخر نتیجہ کی نکلیا شی محفل چھاپیا محفل چیز میرے پیرا پیرا دستانا ہے شریف آه. لیکن میں لانتی نہیں میں پہلو مسلمان پہلو کی ہاں میں ہر دی نسبت میں خدا پرست شرک دبلی دے پہ پیر پرستی نہیں ہوں پیر پسند ہی ہوں خدا پرستی ہوں ہوں میں ایتو ہو کے کہہ رہے میرے پیروں پتر میں پیروں کے نہیں بولنا آ جان ٹکر پانی خدمت کر دے دی مہمان آ جائے خدمت کر پیر جی تسا جی چلو گے اپنے بزرگ کے پچھے تو سڈے تو مطالبہ رکھتے سونے لگتے ہو کہ اصل چلیے تڈے پیچھے اگر تصا اپنے وڈیا نو چڈیا تو جی تسا اپنے بزرگ کھاندے سا جے جے انہاں دے انہوں گستاخ بن سکتے کوئی حرج نہیں جی اصل بن جاں گے حرج نسی ہوئی ہو, ہو چلن گول پیر مہرلی اصل انہوں کے درد کتیا پیچھے چلانے اے چلن وا بی اگریز دے, دے کتے بھی پیچھے آخر چلو سڈے پیچھے کیوں الوا نہیں بڑے انہوں کا شان وصول ورا ہے چا آپ پھر میرے لیے شاہ صاحبشان بیان کر کے جی کافی ہے بیٹا یہ سنادی حضورے عمرہ یہ امتیاز ایک اند لباس جو ہے ایماندار لباس اچھا ہونا چاہیے یار میں ایک تو جاننا ایک میں جاننا اسے چھوڑو اس گل نو سید العلماء پاک سرکار دی وظاکتਾਂ لباس اعلیٰ تھی بس اللہ نے بس اخریا جی بس میں سب باتیں نہیں لگے کپڑے اتارو ملک اللہ تعالی انیال ترین قوم سا سان اللہ تعالی اسلام نال عزت دتی ہے اصا اسلام تو علاوہ کسی ہو جدو عزت لبانگے گے زلیل سے ہوا گے عزت نہیں ملے گی <سلام> अगले दिन सुनी है नौज जिसो एक बंदी होने होने हो मदद मंगो गए नहीं, नहीं कर सकता ना किताब लिखी आखिर नबिया वलिया बिलकुल जिंदगी بیٹیاں بیانے نے اخبار میرے ڈیڈی ہمارے ڈیڈی ہمیں پردے کا نہیں کہتے گزارا گھر گیا ہے پابندی رکھ دیتی ہے کہیں رکھ ہے اس خوبصورت نہیں یہ بھی نا کے خلاف پابندی کے نام دوبارہ نہیں آزاد ہوا ڈنگر جانور جن کھڑے ہیں ایک اپنی پسند لال تھوڑے کھڑے ہیں اگر پسند لال تھوڑا سا گاؤں گئے ہاں یہ ہے کہ باہر اوقات جانور پابند رکھ رکھ رکھ تربیت طے کر کے آدی کر لیا جائے اس گھر اور بلکہ یہ سات بھی پتر ہوں سب چھوٹے چپ رکھ لگا چاہیے جی وہ انش ہو گیا پہلے پنجرے دن قید کے باہر نکلنا الٹا اپنے واسطے آزاد میں اسی طرح نفس لا نفس نکھا ہے تلفت اسی کر دے کہ مہنگا آزاد چھوڑ کیوں بند کرنا منتھوں لگن جا میںران کھاوا میں داری می جو مرضی کروکن والا ہوا مجھے منع کرے ہوں یہ رکھنا پہنچایا گل تو سمجھا پیدا کرنے کا تو مقصد کو میرے ہاتھ پیدا کیا تر خواہش پوری کر بس اور کوئی پیچھے مقصد نہ ہو ممکن ہی نہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کیا مقصد ہے کہ ہر ہے خدا ہی سبق ہونا ہے ہاں. خدا نجاب ہاں. ملنی ہے تینوں قبر ہے آدر ہر گل کے پیچھے ہوں جن پھر تو تم آدھار تیرے گاٹے چ رسا کوئی نہیں تیرا کلا کوئی نہیں wow. yeah, wow. گاٹے رسا نہ ہونا تیر نہ ہونا یہ نہ سمجھی کہ تیرے گاٹے رسا ہے ہی نہیں yeah. ایک محسوس رسا ہی وہ جانوروں کے گاٹے چر محسوس ہی وہ تیر گاٹے جنوب سریت رسول گا جب پوا گا اپنے آپ بچ جائیں گا نہیں تو کیا مت والے دن جانور جڑے تو رکھی کریں اتوں میں تین کرس یہ پابندی گل دستے رہے کیوں یہ اسے کر کے کلے کل راستے مار مخلوق سو مخلوق سی پابند کرنا بے زبان اور بے اقل پابندی دا مستحق بن گیا محل تیری وجہ میری وجہ نال آ رہا سارا کچھ ارکڑ آ یہ پابند کیوں بڑی دل جا چل جل دو ٹو سمجھا جی وہ کافردین کافردین آتے ہیں کہ یار اللہ تعالی اللہ خوان من پا کر بس ایسے کافر یار سال ایک جانوے جانوروں کے اتنے حکومت دیتی ہے حکومت ساڑی یہ نہیں کر سکتے سانو بیچنا پڑنا مالک سال اجازت دینا ہوں اجازت ہے کہ جانور دوسرا آدر حالت جا کرو وہ جو کرے گا دیکھو حالت ہوسا اس حالت پوچھ کے کام نہیں کرنا اچھا وہ کام کرنا منیجو گدرج بنا ہوگا سامان وہ بھی کلو پیدا کی دینا نول بل اس مالک کریم نے کی کیتا ہے سیاک دو طرح نے بیچ کے وہ بچارے اختیار نے پابند رہ گئے تو تیار ہے نفس دلاف روٹی کھاؤ کھانا اللہ کا حرام رکھاؤ یہاں لانٹیاں نفس کے خلاف ہونا تھا وہاں نبی قتل کر دیں بنا بنا بولی نہیں کہ پچھلے لالچ کی بولی ہے جہاں تعلیم میں تعلیم رکھنا اپنے سینے ادھر بھی کافی ہو رہی ہے سیئر کافی ہو رہی ہے استاد کی کرتا جی میں بول رہا ہوں اور کافی جدو استاد بنتا وہ سیئر جو کچھ ہوں کافی ہونا شروع ہو سگر نے اگے ہو سکتر نے اگے جی کے کروڑا کیسٹا بڑھاؤ کاپیاں کرو جو پہلے کیسے سب جانا اسی طرح جہاں کافر سینے جو کچھ ہوں کافر دینے بغیر تھی جوت پلی تھی جو کچھ کافر دانت نہیں کافر دیر ادب حیا کوئی انسانیت والی گل ہوتے سینے چاہ کاپر ہوں سلامتی تو جن سینے بڑھن گے سمے چاپیاں ہوتی جا رہی نبی علیہ سلاح کو تسلیم تو صدیق جگبر سکار کا سینا کافی ہوا کرونا تو کرونا تو کرونا ہو ہی تین ماں گہرا جو سب کچھ ہی تو بدلنا کوئی در غیر محسوس کس بڑی جی. ہر سینا جڑا غیر محسوس کس کری تو نہیں لیکن محسوس ہو رہی ملوم یہود یہود کی کرتے سن قطر کر دا جا نقص مقابلے کو خلاف ہو گیا آخر جناب تاری دو یا تو ہوئے بتوں پھر انہوں نے بہت تک پھر آپ گلان منتے وہ تو بعد منگتے ہی نہیں یہ میری رفش نے خلاف نہیں کن جاتوں رکھ تو میں فریقن تخت لوں ایک فریق کو قتل کر دیتے ہو ایک کو جھوٹا کہہ دیتے ہو یہ کہتی ہے دیش نے پوری قوم ساٹی دیش جیڑی گل کرو نفس دعافی کروان ملاد پا کے فنیلت رسول کریم دشان سکار ہو رہی ہے اسلے زمانے جا کام دسے گھر آن کے بڑا سواد آ رہا لیکن اتنے آتا کتنا ہو گیا پترا پتا ک میں تکری شروع کی پہلی پہلی تکریب جی کام کی تکریب شروع شریف کا ماحول اپنا چلا رہے سمجھ جیسے پتھر بارش کام تو شروع ہو گئی تو سب چھوٹے ہوتے آپ جی پہلے گل وہ اسلام اسلام شان دسو کہ نہیں برداشت پیتا جب اپنے پیچھے پھر میں پیچھے چل رہا آ کے اللہ اکبر تو اللہ وقبان آتے تے پیچھوں چار پھر امام کسی دے میرے پھر میں جناب اور مسجد لگنا کیونکہ میرے امام نہیں مختری بابا جی اس وقت چنیا تبلیغ ہو رہی ہیں جہے دے ہے سن ہوں امبیال ہے سلام جڑے سن دے خاص خلافاسیا لیکن نہیں بابا دین جڑا ہے وہ پورے پیش کریں گے اصل یہ کر ہے کہ تصاو جاڈے نفس کی خواہش کے مطابق وہ سانسرا نہ اچھا ان تو خدا تھوڑے نہ خدا کے نہ خدا دے جناب جی شریک ہاں کہ تاری مرضی دے مطابق اب جناب چلنا شروع کر دئیے جی میں چلیں گے تو سامان پوچھنے والا کوئی نہیں ہونا وہ تو خدا جی پوچھ سکتا سب تھوڑا پوچھنا کہ انہوں نے ہے سن ٹکر چھت ملنا ٹوکر چھت جہے قانون ہے وہ تقسیم چاہیے جہاں ویکن خواہش کے خلاف ایک پت رکھ جی اجکل تمہیں ہزار لے پورے پڑو تاریخی تاریخ ہو رہی شدید تنقید اسلام تنقید کا مطلب اسلام <سلام> اچھا ہوں انہیں ٹکر کتاب کیا دو اس طرح تقسیم کر دکن آخیا یہ سخت رکھتے ہو سکے قریب کرے لا سا بھی پاک نے بالکل ان جتنا حصہ کوفر تو برائی دی مخالفت آ رہے جس نال جہاد ہے اگوں ٹکر ہوں مخالفت ہوں جی لوگ دور ہوں کئی کئی کریب ہوں سچے کریب ہوں جھوٹے پیڈو تقس پرست لوگ دور ہوں خدا پرست لوگ نڑے ہوں جھوٹ پیار کرنے والے لانتی کا جان قسم کا طبقہ جڑا پرا ہوں جا سچ پیار کرنے والا ہوں نڑے ہوں اور جا کرنے والا نا یہ بند کرا یہاں دونوں طبقہ نانتی پتر کر کے بندہ اس لیے پاکستان نہیں کر سکتا پنڈ والے پگ والے سورا باہر جان کی اجازت کیوں کہ چھپن ملکوں میں کام ہو رہا ہے ترپن ملکوں میں ہمارا تو ماشاء اللہ اسرائیل میں بھی مرکز ہے اسرائیل اس طرح مرکز ہے ایک ہی چکر ہے میری یہ سورت حال ہے کہ میں اپنے شہر لاہور تو ہوں بغیر منظوری تو نہیں آ سکتا میں ہوں سامچے آباد اور جانتے ہیں تال آئے بہت اگر جا رہے ہیں چلتے انہوں نے لندن چازت دے اسرائیل یا دنیا کا دنیا ایک یہودیت اسلام دشمنی کا نچوڑ کڈو نا ہرک تو اسرائیل بننا لکھا ہوتا جی اس طرح تمام ملکوں کے لیے کارآمد ہے کہ انہوں ہی ملتا پاسپورٹ جی دا, دا خاص بندہ دونوں کا وارکر جو اتھے اتھے اے پنگ والے مسلمان جی او نو جو دے سکتے ہو دوسرا بیٹھے جے وہ مولوی بیٹھا او بیٹھے جی وہی بیٹھا یہ انہوں نے کر کے جماعت اگریز کی حکومت کی مخالفت نہیں بلکہ ہر سال اس جماعت کہ ہمارا کسی حکومت میرے کو باس کرنا بیٹھے پروجیکٹ باس کرنا حکومت پاکستان کی طرف سے سپاس نامہ پہنچا یہ کچھ بارت یاد ہے انگلش دکھا خود پڑھتے ہیں اپنے سیدھی آدمی سی ڈی ایس شروع انگلش پڑھنا شروع بار کے پھر ترجمہ کرنا ہے دفاع اچھا جو سناؤ کی لکھے آپ کو اس میں لکھا ہے حکومت پاکستان کی طرف سے امن جماعت ہے سوال ہے کہ حکومت جہاد کو کیا کہتی ہے اسلام کے جہاد کو حکومت کیا کہتی ہے اسلام کو کیا کہتی ہے, ہے, ہے اسلام کے جہاد کو حکومت کیا کہتی ہے فساد اور آپ ہے اور امن ہوں میں جناب جی میں جناب پوچھنا جی. جناب جہاد دے مخالف ہوو گے تے پورا منجے تے تے تے تو پورا من جی اگر کچھ جہاد کے نام جہاد فساد پہلو بتا دیں بڑو گے کیونکہ امریکہ برطانیہ یہود نے سارا کہتے ہیں پہلا دہشت گرد محمد رسول محمد ہے اور اسلام دہشت گرد مذہب سب تو پہلے بم بنایا نہیں اور کٹایا نہیں چلایا نہیں سب تو پہلو بمیا نہیں دنیا تے اور چلایا کنجر سی وہ بنا گلا دو دن ستا رہا سر چلا دو دن ستا ہی بات پر میرا تجربہ کامیاب ہو گیا تجربہ کامیاب ہو گیا کروڑاں بندے مر گئے کروڑاں کیا کہہ رہا ہے اسلام کا جہاد جہار کاتل بندہ مار کے نا کر کے ٹوٹے بیٹھا ہوا جلا کون جلا جان لو آ جائے پٹیاں برام کرتے ہیں فوڑیا کاتل بندہ مار کے نا ٹوٹے کر کے جلا کے وہ دہشت گرد بیٹھا ظالم کہیں کا خدا کی مخلوق پر دیکھو چوریا کی چرییاں کچیاں ہیں کون آپ نہیں پر لان پیا کتھے تھوڑے دور تو کتھے چلائی بیٹھا بندہ سیر تو پیروں تک مار کے بیٹھا دہشت گرد تو ہے ظالم تالتی انسانوں کا گوشت نے وہ تو احسان کرتا ہے پیا وہ نہ کرے رات نیند نہیں کر سکتے وہ نشر مارد زخم کرتا دبا بندہ چیختا باقا ٹھیک ہے دبا جا مال کڑا ہے سارا نکلے پھر اتوں پٹی بنتا ہے پھر جن سو روٹی کھا میں پتل کی ہے اما تین پتا گیا میں آٹھ دن اے نام رات تھوڑا چھوڑ نہیں دیا پٹی نے کی منو دکھ تہ پڑا ہوا ماں پر ہوں بڑا سکھا ای نہیں ایماندار دسیا گئے اللہ دے رسول نبی ٹھیک ہے جہاد اپنے اپنیا تلواراں کے نام ابو جہل جیسے پوڑے درک مار دن دے روپے بڑے نے لمبیا جدو معاشرے چونکند کھ لیا ہے. دنیا سکھ دینی در ستی کہ نہیں آج سو لگی کیسی عجیب گل ہے ہم نام بھی لیتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں چرچا نہیں ہوتا وہ میں جی کل مثال دیتی ہے نا سیا آتے ہیں جہاں کسی آشک ہو جائے وہ نہیں دستا اندھا بہرا ہو جا جاتے नहीं होता कोई बंदा हो गया खोते आशिफ किसी उन्होंने आखिया थले किलम कद कह लगे सेब नाम आशिफ जो हो गया हूं उन्होंने सेब दिसन लग पे खोते सेब कह करके बुजुर्ग प्रबंध ने मरे हूं कौम क्योंकि आशिफ होगी अंग्रेज की वो तो बंब तरक्की लगता है मॉलवे की गल सरक جناب نہیں دکھ ماں تو نہیں آخر بچے یہ وہ سب خاک سہا بن جاندے ہیں کسی سنیا جی ایمان لوگوں کے منہ چیتان قوم کے منہ چھار تلوار تلوار سارا تلوار کروڑ بندہ اپنا مردہ آتا لوگ آیا جی نکلیاں نکلیاں تلوار کا کی فائدہ لانتی کا بچہ تیر یار جی اکل برباد ہو چکی ہو اپنی بربادی نرقی سمجھے دا ایدت تلوار کنم ونڈ کرتی جیسا مرن کا حق مار دی لانتی ایک سرے تو جرمدار ایک کے یار دیکھو تو سہی میں ایک مثال دینا کہ اسامہ ہے ایک, ایک اسامہ کے پیچھے پنڈ تباہ ہو گیا کتی دے پترا پوچھو لانتی ہو یہ سانوں دسو آدمی کی کتنے لکھا انسان کتنے تاریخ کے لیے ہو رہی ہے حضرت جی امن امن واہدہ نے امن مہیدہ کیونکہ اسلام کے جہاد کو بولانتی فساد میں بیا اور رسم جڑے نے جلح نے یاد رکھنا کسے ن بڑا سکھ دن چھوٹا دکھ دن درست ہوتا کہ نہیں ہوتا سکھ بین دکھ جس سال فصل گھر لا کے رکھنی تو ان برداشت کرنا پڑنا کہ حل وا مت کر تش بھی نہ کرا کہ سال کا خرچہ بھی لا لوا یہ کسی جگہ نہیں مہینے جا کے باہر کما میں تو پھر چھ مہینے سردیاں جان کے بائک کھا لینا ایک چھوٹا نقصان وا فائدہ ایک وا نسان تو چھوٹا فائدہ کافر انسان کا وا نقصان کرد چھوٹا فائدہ کرد کہ نہیں کرتا چھوٹا فائدہ کرنا جی میرے گلا بیٹھا کہ جی پھر پکھے جی وہ کر لیا کلی ایک ہوں کلی فائدہ جزوی نقصان ایک کلی نقصان تو جزوی فائدہ جی ہوں تمہیں میں مثال دیتی ہے قتل آلی ایک جانو جدو مار دیتا ہے یہ کلی نقصان ہو گیا کہ نہیں ہوں اسے دا جزوی فائدہ کس طرح کہ بندہ قتل کر کے زخم لات کے دخم ہوا پٹی کرنا یار انسان ہے یار لات زخمی ہوئی ہے یار یار بچارے تکلیف نہیں ہوئی نہ سیروں کا وڈی کڑا ہر سمے لگی جی کل نقصان جب ہو جائے جلد بھی فائدے کر کے بس کو اور بھی ہو دینا ایک بندے نے لتیا لتا ماڈ کے تو وساخی پارے وسای جانے کچھ لکڑا لا کے معذور بندے چلتے ہیں لکڑا لساخی فڑا دینی مار کے نو آکھنا خرچہ تو دبا دیکھ اپنا گھر باہر ہر شہر کی تباہ کر کے مہاجرین کے درد یا کہ کلی نقصان تو جزوی فائدہ یہ کوئی لانتی ترین بے وقوف تو بے وقوف بندہ برداشت کرے گا ماشا بھی اکل رکھنے والا بندہ برداشت نہیں کر سکتا ایک ہوں کتا جزوی نقصان یہ ہر اکل والا بندہ برداشت کرتا ہے کہ نہیں مسئلہ ڈاکٹر کول جان तो पूरे जिसम को तकलीफ सी उन्हें टीका लाया जाहिर एडी सुई जो अंदर गई है एक बार है जुज भी नुकसान है लेकिन खुली फायदा है कि फिर तंदुरुस्त हो जाएगा करता बर्दाश्त के नहीं करता पैसे कट दें सगों बड़ी मेहरबानी बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया हालांकि उन्हें सुई तो दी <laughs> हो सकता इसे सूई तक लड़ाई हो जाती है ہاں کوئی تہنوں گوانڈی ایٹ دیا ایئی ادر نہیں ہو سکتا کی کتلے آم ہو جائے شرم نہیں آتی پگا جانتا ہے سری مار گیا لڑائی ہو رہی پیسے ملنا <laughs> <laughs> کیوں اتے جزوی فائدہ او اپنا کلی فائدہ جزوی نقصان ہے ڈاکٹر کو ایتھے اتنے تو نقصان ہی نقصان ہے نا ہوں جب سوئی آیا میں مار جائے گا فائدہ کرا اتنے لڑائی ہونی پہا دن شگردے آدھے ہو وہ تھپڑ ماری جا ہم تھپڑ مارتا لڑائی کر لینا ہزار مثال بن سکتی ہیں اگر تم غور کرو گے تو یہ ہوں دو چار مثال جہیا میں اے تو ایک بطور نمونہ نمو مل گئی اے دے یہ ہزار مثال بنا سکتے ہو اسی موجودیاں کہ کلی فائدہ اور جزوی نقصان اے ہر اقل والا بندہ جڑا ہے بے عقل نہیں بے عقل بچہ بیمار ہے بے عقل کی مثال نہیں بچہ بیمار ہے ڈاکٹر سوئی لے کے انجی کیتا این جیتا بیٹھو کیونکہ انہوں پتہ ہی نہیں کہ میرا فائدہ ہو رہا وہ صرف وقتی نقصان جڑا تھوڑا جا ہونا اے چی ہو سمجھتا بس یہ بھی کر رہا یہ مسئلہ ہے لیکن وا بہ جانتا ہے کہ یار ایک کر رہا ٹھیک ہے یہ منشا لبنی کافر دنیا کے کلی نقصان جزوی فائدہ دینا اللہ کے رسول نبی دنیا دنیا, دنیا نو کلی فائدہ دینے جی نقصان ہونا پہ وہ نقصان تھوڑا ضرور ہونا آخر اسلام کے <laughs> جہاد چار بندے بن گئے یہ نہیں میرا مطلب جڑا ہے خوفی پکڑتے ہیں لشکر ہے تبلال ہے فلاحے جماعت تتاو ہے کا فساد نے اسلامی جہاد اسلام کی حکومت کرتی ہے وہ حکومت کرتی ہے جس کے اپنے ملک میں اسلام ہو تو اپنے ملک میں کوئی دے ہے کی کرنا ہے جی تھے تجارا ہوں حکومت وہ تو اسلام کرتی ہے مسلمان اسلام کی حکومت کیا ہوتی ہے اسلام کی حکومت کس کو کہ اپنے ملک میں اسلام کیا اور کوئی ہوگا جی اپنے ملک کو ہو سیا آتے اپنی منزی کے تھلے گند پہ ہوئے تو دوسری منزی دوسرے کی منزی تھلے کیا آپ اور سارے آدھے آخری منجی تھلے پہلو چھوٹا پھر منجی تھلے چھوٹا پھر تھلے چور بیٹھا ادھر پھرتا نہیں تو دوسرا یہ بابا جی اسی طرح ہوں میں ایک اگلے دن آ گیا باپی باس کرنا لا محمد رسوا کا ترجمہ وہ آسالت تو وہ نہیں ہے نا بلال وہ ختم ہو ہے حضور ہاں چوفیسر شہید نے جماعت لشکر تبلا جیت کا سربراہ پروفیسر ہے اسلام کے جماعت کا سربراہ جو مسلمان ہونے مرتا د میں تو اچھا یہ تنج مکا کر کلمہ شریف کا رسول ہیں میں کہا ہے رسول تو منہ یہ تو یہ کیا ہوا یہ تو آپ باپ میرا باپ مر چکا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں میرا باپ ہے فلاں میرا باپ ہے میرا باپ تھا تو دونوں ٹھیک ہے جتوں میں انہوں اس غصہ غضب آیا تو میں تو کام کریں مطلب جی تیرا باپ مر گیا دیا تو رسول میں, ستم تیرا باپ مٹی میں ہے موجود نے ہزور نے فرمایا بیا اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں بچیا نبی نماز پڑھتا ہے تیرا پیو ہور کا بچہ مار کے ختم ہو گیا تھلے تنے پیو نجی رسول نجی تک بچایا میرے ہاتھ ملاؤ لگا میں تو خبردار ہاتھ بند کرنے میں تین ادھر کافی رکھ بیٹھا ہاتھ ملاوا پتھرا چل گئے دے جی تیرے پیو کوئی فرق نہیں تو لانٹی کا بچا تو پیو کا کرنا رسول کا کر لا کے پڑھنا سر رسالت ہے وہ خود کو نہیں بھی خدا دیسالت سلام اپنا سلام چڑو سڈے جاؤ قرآن پاکیاں سارا کل اپنو بیٹھا تو میں کشمیر میں لوٹی جا رہی ہے سور جدو بڑھ کے ہندوستان غضب آتا ہے اس گزب غصے انتخابی کرتے پے تو سور نہ جا کہ جی باقی ہندوستان آمانے اوی باقی ہندوستان مسلمان نہیں بس گیا <tos> دو پاکستان جنہ عوام اتنے وستی ہے اور میں کی کیا کتنے آرے ملک نالوں تے مسلمان سوکھے نے کہہ میں کیا اتنے امریکہ بچا پر درشن کرد گر چکا ہیں میں لے پکڑنا چاہتا ہوں انہاں آخیا خبردار بننے تو باہر روی ہمارے ملک معاملہ ہے ہم خود نبیڑیں کتنے ایمان لال سو اتے امریکہ بڑھ کے بمب مارے گیا इतर मुसलमान तक नहीं फिर हिंदू हकूमत चंकी होगी सुरान दहाके चंकी हो गई अपनी अवाम समझ के फिर भी बावे मुसलमान ने बावे हिंदु बचा रहे हैं। देखा कर दे बच्चे अथान मरा रहे फराम सी फरा सुन फिरा निमरूद का खुद जुर्म भावे करते सन लेकिन बारिद की हकूमत कभी अपनी आवाम मारन की उन्हें इजाजत दी ہمیشہ فوج رکھی ہوتی اگر کوئی باہر کا ملک سارے ملک سے حملہ کرے گا سب فٹ پاؤں گے دس دا تھا دیکھ دین لاہ سکویا کافر بچے ہاتھ نالوں اپنے بڑھونے سور دے بلا ہوا تب طبقہ باقی ہندو سکھانے نمروت گراؤنڈ والے بات کر رہے تیار جی ہی کون کتی بچوں کا جی لاٹو بوائی بابے اگریز کے پیچھوں کو پاگل بندہ سواب جاتا گروہ وہ کھانگڑ کو لانتی دا بچہ ایسا کنگ فریب کھیڈ ایسی منافق وتی اتنا بڑا خطہ مسلمانہ دا انگریز دا غلام بڑا کے دا دو کی کیا ایک تو مسلمان ہم پاکستان بنا چکے اقوام متحدہ پہ ہمیشہ پابند ہے ہیں اقوام متحدہ تو یہودیوں کا ادارہ ہے وہاں پر پانچ ویٹو پاور ہیں پانچوں کافر ہیں بھائی اور ویٹو پاور ہیں کہ نہیں جب پانچ ویٹو پاور ہے تو اس کا مطلب ہے پانچ کافروں کا حکم چلے گا پانچ کے آگے ووٹ جتنے ہو جائیں گے ان کی بات نہیں مانی جائے گی اور یہ فنزیر کہہ رہا ہے کہ ہم اقوام متحدہ کے پابند ہوں گے اس کا کیا مطلب نکلے گا کہ ہم پانچ ویٹو پاور کافروں کے حکم کے پابند ہوں گے جو کہے مسلمان کافر کا حکم کا پابند ہوگا وہ تو مسلمان نہیں رہتا مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو کہے مسلمان خدا رسول کے حکم کا پابندے سر کہ نے یہ ان تینجل کھیٹیا انہیں آپ اسمبلی ہوگی اسمبلی آئین بنائے گی آپ کا آئین بنانا ہے تو دین کدھر جانا تو دین ہوتا ہے آئین تھوڑا ہوتا ہے آئین تے سے نہ ہوتا ہے اور دین بنایا نہیں جاتا بنایا جاتا ہے نہیں ایسا دین لیا جاتا ہے اور کہاں سے لیا جاتا ہے اسمبلی کا خچرا تو نہیں لیا جاتا میں نکاح کا مسئلہ درپیش مسئلہ پیش ہو مسئلہ پوچھنا ہو پوچھنا ہو روزہ ٹوٹ جائے پوچھنا ہو مسئلہ اسمبلی چ پوچھو گے یا آلمکوٹ نہیں ایم پی کو پوچھا गल यार बत नहीं बज गई नमाज रोजा हरा रा, रा, बाकी मसले जिन्हें हैं वह आलम कोल पूरे मुल्क दे अंदर कानून जिना बननालम कोल पुछण की बजाय खोते का पुत्र बना रहा है जिन्हों अपनी दुई दौड़ का पता कुल یہ بندے الیکشن کھڑا کرتے ہو جنوب آخری نبی کا نہیں پتا وہ کہنا میں کھل گیا بند برطانیہ ڈرائیور گیا جی پاکستان کا برطانیہ انہیں سوال کیا کہ جناب مسلمانوں نے جڑے پتر اتنے پڑھتے پے نے تصویر انہیں ایک بچے بلایا انہیں آخیا مسلمان پتر بلایا پاکستانی تین باری پاکستانی جواب انہیں آخر جہاں تین باری سوال کرتے جواب پاکستانی دے رہا ہے رسول سولہ کچھ نہیں آتا کہ میں مسلمان ہوں میں پاکستانی ایک منٹ گل سچی موجود کرتی نے صحیح آتی نے پوچھا جناب صحیح رسول وہ ہوتا ہے جس کے آرکام شریعت کی پیروی کی جاتی ہے وہ صحیح کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں تو کمسٹر پیروی ہے رسول نہیں ہے جاندی کہ سندھ دے تمام ڈاکو کا سردار ہے سلاح ہونی چاہیے اس طرح اس طرح چوڑا کے چڑا کے مسجد پلیس تو پاپ کرنی جی لیکن سارے آلم رات بھی تو ملے فل رحمان پیو بڑا چاہیے آلم سی جی لیکن ساتھ پہلے بندے ملنگ وہ ڈاکو شمار ہون گے یا ہو گیا. دے اے بیوان نے. دے نار خطا ہے کہ اصا وہ عالم کر رہے ہیں بابا جی وہ عالم نہیں عالم تے وہ ہے کہ ٹوٹے ہو جائے میں کل رسول کی شریعت بگاڑے نہ جڑا لالتی گوم کالا کے شریعت بگاڑی ہوتا ہے وہ آلم آکھنا عوام دی خطا ہے مثال جیل ہے کتاب ہےل مرسی درسری دین پڑائی جاتی اس کے لکھن والے ناڈیا انڈیا نو جزیرہ انڈیمن جزی ہے سمندر انتہائی سخت جزی ان نو اور بڑے بڑے سارے جزیروں کا مال ہے اتنے سزا دیتا چلتا کے خلاف جہاد خطرے دیتے واسے. جناب نا مرسی والے مسیغا والے یہاں کا جناب پخانے صاف کر سزا یہ جی مسی کتاب ہے وہاں اتنے بیٹھ شگرد بھی ہوتے کرتے سن حافظ وزیر علی صاحب کا محلہ صاحب شروع لکھا ہے تو میں حافظ وزیر علی صاحب لکھا کتاب لکھی ہے جزیرہ اندمان کے اندر فرمایا میں آیا عجائبات کی تقریر سے ایسی وہ کتاب مقبول ہوئی ہے آپ کی کہ پورے ہندوستان کے مدارک پاویں جنے مرضی ہیں نا اس کتاب میں پڑھایا جا ہے کیونکہ جیل چ لکھیے دے مالک دے دین دیتے اتے بھی درد ایسی مقبول ہوئی وہ کتاب شاید عنایت احمد ٹاپور نال متفق ہونے والے ہر کفر دی ان کی ہر دی حمایت کرنے والے فیضی ملا آخر گیا وہ لمان جن پریشان شانی برگے ہوں نہیں جنا دو سال شاہ جہان بادشاہ دور جیل کٹ لیے لیکن وہ غلط کی حمایت نہیں پرچہ کٹے لگا میرے یہ ایک گل نہیں لکھی سی بس مذہبی امور میں حکومت کے ساتھ تعاون کروں گا لکھ کے دس خاصہ روپیہ سو کار اسلام آباد آپ خط کرنا دکھا کر سارے لانتی تابل کر رہے ہیں مانڈ سب تب پھر جن کا یہ نہ آپ نے آپ کو بچائی لگے آخر چون مرد بنگ چیٹے والے تو جنم بھی آئیے گا سوچیا وہی گل آپ نے آپ واقع ہونا آپ مند نے انہوں کو یہ لکھ سکتے کہ مخالفت نہیں کریں گے مذہبی دی ہوسان مخالفت کے بار جلوس کٹیے توڑ پھوڑ کریے اکو بندے خلاف نارا بازی کریے گا اے ہے جی آ جڑی اب اتقادی مخالفت وہ رکھاں رکھا گے جہاں ساڈے کو بیٹھے گا انہوں نے بھی دسا گے بابا ہے یہ کوئی اسلام نہیں لیکن باہر نکل گیا عملی قدم نہیں اٹھاو گے لیکن حمایت نہیں کر سکتے جی مان جان تو ٹھیک میں ہونا جی طے کر کے میں کہ نہیں تو پھر جیل ٹھیک جیل قبول ہے کوفر کیوں قبول تو میں جناب انہوں بول سکنے واقع میں کہ یار سنتے آ لکھ سکتے کوفر دو تعین میں کر سکتا گر <laughs> <laughs> سانو, لگا سانو اپنے نا تو اپنے یہ لکھ سکتے ہو تو گل ٹھیک ہے نہیں تو میں راستہ نہیں کر سکتا میرا آتا سال بھائی سارے بھائی آئے نی سی جا کے ساٹھ بھائی آئے نی تم صرف چوک چیٹنا خود بنا کے آرڈر آرڈر پیو کا نی بننا تیرا کتنا بنے گا ہار بار میں جن جانا میں بڑی حیرت نہ پوچھتا ہے حق کھا جا <laughs> <laughs> <laughs> Abhi, phil, tū, گولی تو ود لگتا ہات ہوں جی این گل اتنے کر رہے ہیں کہ یار کا حمایت کر کے نوی ان لکھ دور کور بیٹھا سردر منڈا بیٹھے جا رہا جن پوچھے کل انہوں نے ڈکی کلوتے سر میں کہتے ایسے اندر کر نوال گنجا کی ہے پورے ملک تو اتنے جناب بینچ حکومت ہے چیف جسٹس ہاتھ ہے چیف آف آرمی اسٹاف ہاتھ ہے سارے ہاتھ میں جی بھاری مینڈیٹ کے ساتھ جیتنے والا وزیر وہی پتہ لگ ہے لبھی اٹک جیل چ حد نو ادھے پیر تھلے ادے اٹھے فوجی نے آخر منجی وجہ لیا کہ میں آج فلاں کی حکومت اگریز کی حکومت میں کچھ جائک کی کوئی حکومت نہیں قدرت میں جہنم رسید کرنے جہنم کا مستحک بنا بٹھایا جگت دن بٹھایا انہیں جہنم داست مستحک لانتی بنا پورے دو. ورنہ حکومت کی جی گل کرنا نا تو انہوں نے تو اپنے تن حکومت نہیں کسی ہونی اندر کیوں میں جا بہت سب تو وا سائنسدان امریکہ برطانیہ کے وزیر کنزیر سارے دیان. جی اپنا ایک والا چیٹا نہیں ہونا میری دنیا پر حکومت جی اس کے <laughs> جی پاس ایک والا نہیں ہونا جنگ ڈگن تھی ڈگیا جی اپنے ایک والے حکومت نہیں تو پتا یہ لانتیا صرف پردا خالک سال ہے جہنم دا مستحق کرنا چاہتا بس تاکہ سال مقافر بڑ بھی ہوگی لانٹ دیا اس بندے کی جڑا کہ سونا میری کوئی حکومت نہیں حکومت میرے ہر کسی میں سرف اور صرف, او صرف خاتے من جا جی میں سرمت کرنا بس جہاں ان کر لیا وہ جناب رن گیا ایک جی. نظر دیکھے تو میرے ہاتھ پات واقع پیسے کئے جی ملک جن ملاد ملا ہو رہے ہیں مزاق شریعت ساری شرار سوچتی میں مثال دینا تھوڑا گل کرنا ملاد تہوار سلجانا خاص خاص شرائط نے میرے کسٹر سنو شرائط پورے ہولاد بننا اتنے چندنا دو چندا جہنم لے جائے گا چند کام کا کوئی مقصد ہوتا ہے مقصد کام یا پاگل کرتا یا بچہ اگر کام کا مقصد پورا کرو تو اس اندر جنہ خرچہ کیتا کیا تاریخی دفنا مقصد پورا نہ <تصفح> کرونا سارا خرچہ برباد ہونے ہونا میں سال دینا ہاتھ بلا خرچہ کرتے ہوا مت پڑا بوٹی نہ دوڑتے کتنے ہی بندہ کروڑا روپیہ شادی خرچ کرے لیکن نکاح وہاں نہ ہوتے سارا خرچہ ایمان اور دسو ساری زندگی کی بےزتی بن جائے گا دو کپڑے ٹوٹ جائے نہ خرچہ کرے دو کپڑے ٹور جائے پانچ بندے برادری کے ٹوٹ جائے چپ کر کے ویا بیاد بڈی لے بن جانی عزت نہیں کیونکہ مقصد پورا ہوگا اور اگر انج کیتا جائے بابا جی کہ این وقت منگیتر کسے دی یہ بوے درات لے کے جا کھلوتا اگلے ہاں مگے تر دشمن ٹور دیکھیے اس اسی ویلے یہ کروڑوں کے خرچے ہوئے پی نے مر دشمن ٹور گئی ہو سکتا ہوں پاگل ہو جائے ہو سکتا بندے کی کی نہیں دماغ پھٹ جائے تو یار ایڈا واڈا سیکھا دشمن مگے منگ میری ٹوٹنی دکھا لگنا جن گل کا لگنا گن میرے سامنے اکان میں دشمن کیوں بابا جی میرا سوال یہ ہے کیا رسول کریم سرکار چھے وے عزیم انہاں دے آن کا کوئی مقصد ہونا کہ نہیں کا مقصد ہے دین <تصفح> دین مقصد آپ نے اپنی زندگی ساری کہ لائی جی جی دی جہد جی لائی جاوے وہی مقصد جی تے سب کچھ لایا جاوے وہی مقصد ہے جی وہ سارا خرچہ لا رہے ہو نکا دے تو نکاح, تو نکاح کی بن گیا مقصد <محسن> اسی طرح سرکار نے اپنی اولاد صحابہ اپنا سب کچھ کہ دین مقصد سن حضور خلسن خالص مومن سن خالص مومن کی کیا انہوں نے کیا بھی ہزور سکار کی مقصد پہ ہے دیو کہ مقصد پورا کرو گھر نال, نال رنگ دزار دین رنگ دین نال رنگ ملک دین رنگ د <تصفيق> پٹیاں پیروں تے بن کے پٹیاں ٹورن جو جوگے نہیں پیر تے چل چل کے جنگ دو جنگل جا رہے ہیں پگا لا کے ٹاٹیاں ذات رکا رکا کپڑے کے ٹکڑے یعنی کپڑے دے تھڑیا گزبا تھیاں آکتے ہیں اس واسطے کہ تھگڑیاں بن بن کے کیوں مقصد پورا ہونا آئے آئے آئے آئے آئے <سائل> اللہ جو راضی انہوں نے نہ جھنڈی لائی گل سمجھا جی نہ بازار جھنڈی لائی نہ بازار مرچ لائی بازار کسی شہر سواریا بازار ہے تو شریعت رسول نہ سوارے شریعت رسول گھر ملک شریعت ہر پاس ہے جھنڈی پوری رب جو راضی ہوا ہے شاباش میرا مقصد جو پورا کیٹ ہے میرے ماحول وہ راضی ہو گیا اللہ اور لائن سے راضی ہو گیا یا اپنے اللہ سے راضی ہو گیا اس دور چھ کے ملاد کا کھانا ہے خرچہ شروع ہوا خرچہ پہلا صحابہ ہے خرچہ نہیں کرد بلار والا خرچہ جس دورہ شروع ہوا بلاتے ایک وہ تقریباً پنج ہجری زور نہ رہا صحابہ ہے گرام والے لیکن پھر بھی بی نسلام کو یہ نال خرچایا کرتے سام ہوں ایویں بن گیا جیسے بندہ شادی کرے خرچہ کرے لیکن نکاح بھی لا آئے نکاح بھی لیا ہوں تو واری آ گئی ہے اس کامساٹی ایتھے کی ہویا ہے خرچہ رسول اللہ واسطے ہویا ہے ملا کے دن بیگاں مرچاں جھنڈیاں گلان یہ لیکن بابا جی گور کرے جی گلے ظلم دی انتہا دیکھو خرچہ رسول اللہ دے نام ہے ج امت دا رشتہ جڑنا رسول دا امت دا رشتہ جڑا اگریز دالیم تھانے انگریز کچاری انگریز. انگریز. انگریز. انگریز ہر دے انگریز رشتہ اسی دے جس دن سرکار واسطے خرچہ کی کھلیا رشتہ کھے توڑ دینا امت پوری دا رشتہ جڑا جوڑنا سر رسول لال ہر میرا سوال یہ کہ اگر کوئی لاڑا اس گل پہ خوش ہو سکتا ہے کہ مگے تر دشمن ٹر جائے رشتہ ہو جائے تو میرا صرف خرچہ ہی خرچہ اگر یہ کوئی لاڑا دوبارہ کر سکتا ہے تو پھر تو رسول کے نبارہ کر لیں گے تو جی دا دماغ پٹھل پہ آ جائے گا گولیاں چل جان گیاں اس سمبت نی رسول ہاتھ مرانا ہے سالن میں خرچہ میرے نام کرنا ہے رشتہ کافر نہ جوڑنا ہے پہ دیتی کھلائی گھر انہوں دیکھی کھلائے بازار میں کچھ نہ ایمان دسو شہاب شریعت رسول سمری ہے اور بازار انگریز دی لانتی تہذیب سمریا کھڑا ہے جی شریعت رسول شہ نہیں ساڑی جاتے ہر ننگی اورت کی فوٹو نہیں ہوں کہ چوک نے جیت بے حجی بگائتی کے منظر نہیں ہوں جی حرام ڈنڈیاں نہیں بنتی ہر کام مطابق میں خبر لائی رکھنا کار روز آنا چاہیے کریم مذاق مذاق اس سے پاکستان تو بہادر اور چوک ملا چوک چوک کا نام ملا، ملا بھی ملا چوک میں دس رشتہ ادھر جوڑتے ہیں خرچہ رسول اللہ سے کرتے ہر بار ہر شہ اگریز کے سمری کریے شریعت رسول باہر کٹی کریں خرچہ رسول اللہ, رسول اللہ. اس واسطے چنگا دوں گے آپ جانو رسی دو چنگا دن سمجھے کہ بندہ جال مائنگ بن جائے گا جلدی مثال دینا بابا جی مشرق والے پاسے منہ کر کے کروڑ نقل پڑے گا بندہ مالے والے پاس منہ کر کے دو رکاو پڑے گا وہ سگوں کافر ہو جائے گا دو قبول ہو قبور گا کی نہیں کیوں یہ شریعت کے مطابق رسول خلاف عادت عبادت کرتا کو کرتا معلوم ہوتے جگہ سے کروڑا خارج کر پہلے شریعت رسول ویکھے گا کہ زیادہ دیر خارج کر بندہ نا خطرہ الٹا جانا ٹھیک ہے نا جی جی، میں آخریک رکھنا شر انگریزوں نے سلمان روشنی ایک نمبر گستاخ رسول جا لفظ دنیا کے بدترین گستاخ رسول دبدا ہے تو مسلمان تو کم بک سکتا ہے سر آخر جس ہوگی بھائی مان تیر میرے نشانوں نے آخر اپنے دشمن لیا مطلب پروگرام سی تو اس نے کہا جی کہ جی جگہ بیٹھے ہو سن رہے ہو یا کہتے بیک کرو کو ساتھی بیٹ نہ لیا مسئلہ مفتی امسر بادی صاحب آئے لندری منڈوچا کے مسئلہ پیش آیا اس نے آخری جی بالکل بہت ہو سکتی میرے کوئی جی انہیں آخر جی جی اور بیٹھی ہے مرد بیٹھا ہے بچے نے چھوڑ کے ٹھیک ہے بچے پیچھے شامل گل ہو فون پہ ہو یا ٹی وی ٹکر پہ ہو جی میں میرے مریض ٹھیک ہے تو بچے جیسے سارے بچے نام سل پیج اپنی ویبسائٹ چاہتے ساں. وہ بچے ساڑھے مریض اصل میں اصل گلے برواس کرتی ہے بندر مرید پیر ہوسول ہے کریم سرکار کی شریعت کا پابند جڑا جہاں اگلے حکومت کا لانچ کا پتر پا ہے اور آپ خود آخر کہ ہم کسی حکومت کی مخالف نہیں ہے سارا امام حسین بسین جزید دے حکومت مخالف ہے جالے دال دن ہاتھ چھت دے گا میں مرید نہیں ہو سکتا تو دورو بیٹھ کے بھی دور کی گیسا بابا جی دی ہے نہیں یہاں لوگوں کی بحث نہیں بھاویں ہاتھ چ کرو دی تھٹو بہتری وہاں پوچھنا کہ دورو بیٹھ کے جی خاندریے یا کسی دریے میں تھٹو دے کے بھی کوئی نہیں سمجھو دے دا دا فرے دو لانتی دو پترو تو حکومت لانتی ہو لا اللہ کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر آئی آپ اللہ, پہلا نہیں آخنا اللہ دی مخالفت پہلے کرنی پہنی بعد جا کدھر بعد اللہ تعالی فرما دمیا جو تاغوت کا, کا تاغوت کے ساتھ کفر کرے گا اور اللہ پر ایمان لائے گا اس نے ایسی مضبوط رسی کو پکڑ لیا جو کبھی نہیں پوٹے تاغوت کس کو کہتے ہیں تاغوت شیطان کو کہتے ہیں تاغوت بتوں کو کہتے ہیں تاغوت تاغوت فرونوں کو کہتے ہیں امریکہ کافری برطانیہ یہود رتارہ جیسی جو حکومتیں لانتی ہوتے ہیں کی سرکس جو نہ خود حق کو تسلیم کرتے ہیں نہ لوگوں کو آنے اس طرف آنے دیتے ہیں ایف تاحوت کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے پہلے ان کے ساتھ کفر کرو بعد میں مجھے مانو پھر تم موڑو لانچ بچے آدھے مشرف سورا سور لے گیا جنرل مشرف مشرف کیا آدھا تھی بار امیر جنرل کی حکومت کے ساتھ پورے منتقل ہے لانچی جا بچا دیا پکڑ پلایا بندے مارے سوردیا بچہ ملکوں کے ملک مسلمانوں کے سورد بچے جا چنے جی میں فتریا دور ہے کہ جزار دو اکان کھولنیا پشا خریدے تو اتے چار کھولنیاں کھولنیا پہ لین جا ماسا غفلت کرے گا گا دیا پانی پیو پونکے کے پیر پھڑو پیر استاد بٹا پا چڑتا گلت ہو ملا آئے. ملا پتنی تل جائے ویکو خاؤ گجرات مدرسہ مرانیاں افزل کادری تو میں کتاب پڑھی فارسی اللہ ایک ایک کھوتا مر جائے گئی پٹھ کی گان تو پٹھان پہ نو یا اللہ تمہیں اتنا عرصہ ہو گیا حکومت کرتے ہوئے گدے اور گائے کا فرق تمہیں ابھی تک نہیں آ سکا میریاں کیسٹا سن ایک بچہ ایڈا سارا وہ جدو کفر سبق تیا اللہ تعالی کی ذات پڑھا رہے ہو سو کا مفتیاں, مفتیاں مفتی لانتی ہو ایمان تے فرما جس کو چاہتا ہوں ایمان دیتا ہوں یہ نہیں مفتی کو ایمان دیتا ہوں اگر رب آخر نا مفتی کوئی ایمان دیتا ہوں تو, تو ورگے سارے بہمان مر جانے نہ جس کو چاہتا ہوں ان پاری مان لے جائے مفتی لانتی کافر ہو جائے ہوں مفتی انہیں آخر کہا جی ہاں چلے میں مدرسے کا بیٹھا مدر مسال دینا بابا جی میں پھر میں آخیا میں آپ سمجھاوا پورا میں آخیا جی میں فارسی کتاب لکھ کتاب استاب میں اسے مدرسے محتم وڈیری نو سات گاڑا لکھ دیا گا فارسی ہوں میں پوچھنا وہ مدرسے چ کتاب لنگ سکے گی پڑھانی تو جت بھائی پڑھا گے آنند پورے خدا دی اپنیاں گالا وہ تے کتاب بوا نہیں لگن دیں تسی رب رسول دیاں گانا پڑھا رہا ہے تعلیم بندہ ایمان دسو بندہ دوبارہ کوئی کر سکتا ہے کہ او دے ماں پیو نالا لکھیاں جان کتاب آ کے میں پڑھنا پڑھا گا کس کسی دوبارہ مثال دینا لکھا کرتی کا فلانا فلا کا بچا ہے بھاویں اربی اچھے بھاویں فارسی اچھے کسی زبان چتاب ہے وہ ساڑے گا نہیں رکھے گا کتنے یہ پڑھایا جا رہا ہوں یہ آخنا کہ تینوں یار لاکھ گدے گائے کا فرق ہی نہیں سمجھ آ سکیا نہ مطلب رابطہ پاگل ہے کون تین دنیا کے بد ترین گالا نے ہندو ہی نہیں آخر ہندو ہی نہیں آتا کہ راب نئی نہیں مدرسے بھی پا جب تک تھا کہ مدرسہ جا رہے تعلق تو نہیں چارے کے نہیں بیٹھے ان شاء جو ہے مدرسہ الحمدللہ اللہ میں زمانت دیا گا یہ کوئی کوفرت کوئی اس طرح کی گلط گل تچیادر تعلق رکھنا دوستی رکھنی باقی باقی وہ محکمہ جی ہمارا رسول لائے اگر نبی پاک اللہ تعالی نور بلا اگر حدیث تحفے ہوئی ہے حضور سرکار پھر کافر یاد کوئی نہ کوئی فائدہ تو کافر کسی ہے لیکن وہ کل نقصان سمجھایا ہے کچھ جزوی فائدہ اگر کسی کا کرے گا کلی نقصان کرے گا کیونکہ دین ایمان ہر کا تر نے ووٹ لانی ہے ڈرائیوٹ والے کرتے نام مراد ایمان کھو پھر نماز لا دان ایمان اصل ایک ہو لیے نماز دکھا دے لانا ری ونڈ والے تقریباً کوئی میرے خیال علماء ماں ما. امیر تے جناب ریونڈ کی تقریباً میرے خیال کوئی دو سو لگ بھگ تے ایک نہیں دین دنیا آیا بھدر جی سارے سارے کن کھا دے چاہے سن کوئی کسی دا ٹرالا نپیا گیا پورا چرس <laughs> دا ٹرالا ایک عبد حاجی عبد الکریم سیب کلام دا میں جا نہیں سکا میں کر رہ گیا کہ اوئے او لانٹی اندر ہے اے چھ پوترا دے بیٹھا بالکل چھ پوترا لگا سدا گچھ بندیاں بند بالکل او لانٹی عبد الکریم اندر گیا پورا ٹرالا پھڑیا گیا کہ دیکھ مرتے دا خطر ہے گچھ بندیاں ٹرالا چرس دا دپڑے ہوئے میرے دکان ربا دس ہاں جی سرکار میں کری طور میرے تو بڑا کرتا ہے لکشمند شادی سے مبارک باد نہیں کر رہے ہاں پوچھ رہا میں جانا سر کہا ڈاکٹر والا دکان میں جائے گل مشہور ہے گل مشہور ہے لے کے جا رہے ہونے نا تبلیغ ٹرک لے کے ٹرک لے کے جا رہے ہیں چرس دا حفیم کا یا پاؤڈر دا نماز دا وقت ہو گیا ہوں اگے رکھ نہیں تے ایڈا سارا جناب چکنا ہونا پا چرس دا اگے کے وہ دن ہمارا کاروبار کوئی تھی بہاڑ ہاں بالکل اسی دے راجن پور راجن پور ناکا لگا ہوں ایک دماغ جو راجن پور دے ناکے تو پہلے بندہ اتر گیا ماردی فردیسی چھاپا کسی ہوئی گل پتا کی سوال ہے بابا جی نشے اکل مردی سمجھنا ہے اکل نے یا ٹھ نے سمجھنا ہے یا اکان سمجھنا ہے کنجنا اکل نے ہوں یہ دین دکھ بات اتوں سمجھ لو کی ہو رہی ہے کہ نشہ ویچ کے ٹرالے دے حساب تے ایک ٹرالا کھن پتے پیو گے ٹھیک ہے ہن بندے بندیا دماغ مار دین کے لیا پوتر کا پوترا سمجھنا تھی اقل نے اقل مار سمجھا کیسلے سی قوم ن تمیز کوئی نہیں کہ ڈاکو کون ہوں راہ بھر کون ہوں راہ مارتا کون ہے راہ واق ہے یہ تمیز ختم ہو حاکم دو نمبر پیر دو نمبر بلا کو بنتے لک لے بیٹھا کوئی لک لے بیٹھا کوئی پروڑی بیٹھا کوئی بیٹھا ڈوبرو بھی بازار رہنے وہ بالکل ہی آل بن گیا وہ سیاح آ جوگی کی کتے جہی ہوتی نا وہ پیلے کپڑے وک دے ٹوٹ پہ نہیں ہوتی میری جوگی آ جب اچھی لیا کے چیک ہی نہیں ہوشیا ایک بار پٹو دور پڑے سن جرل ہاں ہے تو یار مفت ات بلا لاک روپئے لگتے نا بیس سوٹ کا بیجے کو پیسے کوئی لگتا چلو جی ماشاءاللہ اللہ اگر مفت جا رہے ہیں مال سوچتے نہیں آتا جب ابھی کٹیا پوچھے تو انہیں دسیا کہ اک کلو پہنچا دا میرا خیال پتا ایک لاکھ روپیہ لینا کسے پہچا کے بھی دئیے نا پہچان دربار نو گزار اس پاس نا اٹرے نے جناب نا بابا روزانہ جناب جمع رات روش کا خوشی دین آتی بال آئے اس دربار نا ہوں کوٹ جڑا چار پاس دیوار نہیں ہوتی ویڈی جیل برج بنے ہوتے تھوال کے کھڑے ہوتے ہوں برج کے پرلے پاسوں تھلے پولیس والا کھڑا ہے بابا جی ادھر جناب بابے دربار سے بتی پالا پالی داڑی بابا ملان پال ہر نشا جیل میں اکان کرنے آم بندہ جیلے چ بم پھڑیا گیا میں سمجھ ہوں اس طرح کپڑا سٹ کے بیٹھا لاؤں بھن چوجے بڑے بغیر کتی رن پتر نہیں چڑھتا کبھی تھی بغیر لا سر آم جی <اقم> <اقم> <اقم> دن نسم خدا کی کر کے آنا بارکا شیرانس جانا ہے سپریڈنٹ تک وزیر تک سودا جانا اور سوجھا میں <وضوع> میرے شرین زیادہ شرین زیادہ سواد کا پٹھان سی رہے والا شرین زیادہ نامورا جدید دبا کو درخت ہو گیا گزری درخت ہرا ہو گیا سے ویل درخت ادا ہرا کڑا ادا چکا ہے تیرو دنیا کے پوچھا گیا کہ یہ چکر ہے ادھا درخت کیوں ہر رہے ادا پتر میں ساری زندگی غیر بندہ جتھے لگا نا کھڑوتا ہے میں اپنا برخا ٹوپی والا سارا کچھ پورکا پرگا کر کے جا دو بندے کھڑے اور سن مراد وہ جناب ا بتیجا جا جی پتی کو آ رہے سن گی لے کے چرس دی رستے گجرات کے نال فڑے گئے نہیں لالا موسا ترج گیا پا تیر فیا گیا گی پوری تقریباً دس رہا سک دو مجھے تین منگ لے گئے ڈنگے پولیس والے کے میربانی بدلے جمانت چلو ہو جائے گی گیسان باقی تھا چار گوڑ میں ڈپٹی آدم ہاں کیمرے بڑا مشہور یہ سامان خوشیا میں دوڑے والے دن تقسیم کر دیں دورہ منگل دفتر کر لیں میں ڈپٹی سے آپ دس ہزار کو پورے لا سر میں پورے کرنا تقسیم کیا ہو بلا بندہ نہ تو دس میں آٹھ بجے میں دس لوگ بعد کی گال ہوئے ہوئے جیسا بندہ میری نکل یہ سمجھ میری میں پڑھنی پڑھنے آپ پڑھی پڑی تھوڑی بہت میں نے گھر جا زیادہ پہلے میں گل نہ کری میری بیٹی نے میرے کو آئے جی میری کوئی ہوٹ سال مستیا بلکہ ایسا پتا کیا میں میں آرمی روک دینا جہی گیس والے آج جی کارڈ میں چلے چل رہا میرے ایسا معاف کریں گے آپ شنادی کار میں کہاں جانا میں جیل جانا میرا میں لا تو میں جانا وہ جایا مجھے بند ٹھیک ہے میں جو کیا ٹھیک کیا اب نے دسوی کیا جیل جا دے حکومت کو سب کچھ دن وہ جنگ ہو رہی ہے ہر ہربا اتنے اختیار ہے یہودی نے افغان زیر کرنے اور جہی شدت ہے سمجھ آئی کہ نہیں اور فولادی پن ان کا ختم کرنے ہر ہربا نے اختیار کیا کس طرح کا وہ دو ہربے نے یہودی دے پوری دنیا کے سرد جنگ دے دو اربے ایک ارب ہے تعلیم تازیب دا جتے وہ قبول کر لین اوت وہ پیش کر لے کہ تعلیم تازیب لا دین بنا دی یعنی کیا مطلب کہ عیسائی یہودی نہ بنے لیکن مسلمان نہ رہے ٹھیک ہے نہابیت کا اندر نیچریت دا حملہ یہ مہابیت جتھے اور جس علاقے تعلیم تعلیم قبول نہیں ہوتی اتدی کیونکہ یہ لانتی دا او دا مذہبی جی. یعنی پیشوا یعنی اندر مذہبی فوج ہے. امریکہ برطانیہ دی وہابی یہودیاں دی مذہبی فوج ہے کہ جب ساری تہذیب والے لا دین تو لا اثر انداز نہ ہو سکی سا, مذہبی فوج اتنے کم کر جائے گی پٹان جا کے پٹھان آخن گاج ہک لگ گے تو بنانا تو بئیمان ہے نا یار گال بنانا ہے بئیمان لانتی بنانا اسلام دشمن بنانا ہے جہاں سید آتا ہے دشمن ہے لانتی کا پوتر جی میں اگلے دن بیٹھ رہا آپ بیٹھا سمزیت کا میرے بننا کو جی میں باپ مر جاتا ہے لیکن باپ ہونا میرا میرا باپ ہونا ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا وہ میرا باپ ہے یہ تو کہا میں نے تم کہہ سکتے میرا باپ تھا میرا باپ ہے اسی طرح رسول ختم ہو گیا ہے رسالت اس کی بات ہے رسول مر کر ختم ہو گیا میری میں تو نکل گیا پہلا میں گلتی کی سور دے بچے نال میں نرمی برتی رکھی میں سمجھ نہیں سکتا بھی چوک کی جن سے ہے کس لئے سال سی سو بندی کسے لے جانا سی غیر کسے لے والے پوچھ کے لے انہیں آپ بکواس کی میں سورا نکل مرکا اٹھا ہاتھ ملا چل گیا ہاتھ ملا کے کافر ہونا جالا تیرا پیو مر کر سور کتے پتہ نہیں کتے دی شکل بن گیا ہونا سی کلمبیا تو زندگی پاک نو پیو دی زندگی سمجھا کلو پی پیو اللہ کی پڑی پڑ سید ہو سماؤن دیتی ہیں یاد رکھنا جدو ایک نو آکھا جاگا فلاں ورگا ابھی اگر بے حقیر مشبا پے حقیقی بن جان تو بن جانی اگر مشبہ مشبہ اگر وہ ہے حکیر دلیل مشبا بے جڑا ہے جنہوں تشبیح جان دے رہے ہو دے رہے ہو اگر وہ حکیر تاہم ہوئی اگر وجہ شبا حکیر ہے تاہم تو ہوئی کن سہرتیں توی نوی ضروری ہے کہ عوام کی نگاہ انہوں نے یار مثال میں دینا چاہوں باللہ اللہ احمد میں کہتا ہوں فلاں بزرگ گدڑ کی طرح ہے گی کہ نہیں <سؤال> <کیوں> جی میں <سؤال> ہوں گڑ فلاں بزرگ کی طرح ہے کہ <سؤال> نہیں میں گدڑ ایک جگہ تشبا بنتا پیا ایک جگہ مشبا دہ آیا اس ورگا بزرگ ایک جگہ پہ اے بزرگ ورگا ہوں سمے لگ رہی ایک جگہ سے میاں نہ ہوں میںزیم چیزال عظیم چیز, دی دی مثال چیز عظیم ہے لیکن شہ جی وجے شیبا جی تشبیح مسل بزرگ فلاں بزرگ کے منہ سے بدبو ایسے آتی ہے جیسے شیر کے منہ سے آتی ہے کس کے منہ سے شیر عظیم شاید لوگوں کی نگاہ کہنے جی لیکن منہ بہادری منہ کی بدبو کے اندر شیر دی مثال ہے انتہائی بدبو گندیوں دی شیر دی ہوں جڑا آخر گا فلاں بزرگ شیر کی طرح ہے لیکن کس چیز میں بدبو میں توہین ہوگی کہ نہ ہو وہ جس نے کہا باپ کی طرح ہے رسول مرنے کے بعد جس طرح میرا باپ ہو گیا اسی طرح رسول ہو گیا فوراً کافر ہو جائے گا بل اجماع اس پر اجوا ہے کیوں کہ اس کنجر ٹھیک ہے باپ عظیم چیز ہے باپ وہ اور ہو لیکن باپ کی یہ جو وجہ شباہ ہے کہ باپ ختم ہو گیا جس طرح مرنے کے بعد مر کر مٹی میں مل گیا وجہ شباہ کی رہا جس آخیا صحیح ہے صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح میرے باپ کی طرح قبر ہو گیا سمے لگی کہ نہیں لگی بلکہ اور سنو اس نے یہ کہہ دیا کہ سید الانبیاء میری نگاہ میں ایسے ہیں جیسے میرا باپ کافر ہو جائے گا کیوں؟, کیوں کو پھر پہلا لازم ہوگا ہوڑ مساوات کی وجہ کہ رسول کو باپ سے تعظیم کے اندر احترام کے اندر ساری کائنات سے اعلیٰ سمجھنا ابرا پر سمجھنا کہاں کر کے اسماعیل دین بھی کافر بڑھتا ہے کہ بڑے بھائی انسان نبیوں کی تعظیم عام انسانوں کی طرح کرو کافر کو چاہتا کوفر کتی پوترا آم تھا اگر کوئی بندہ اپنے پیو نو کلے مارے کافر نہیں بنتا تو سید الامبیاء المبیا شریف نوچے بھی سوچے بھی کافر بنتا سکولی طبقے جنفر وفر کفر ہے کہ وہ اگریزا نو امبیاء اولیاء دو ترجیح وہ دو شیعہ مولا علی نو نتیلہ د ڈاکٹرلانی برق پہ چکر پھر نقابا نصیب ہوئی نگاہ گل کون سی جناب یہ سی پاکستان دی سکول نش... جا نصابی کمیٹی سی جی حکومت نصاب ترتیب اچھا. یعنی یہگاہ تھی کہ سارے نصاب کے اتر ترتیب جو دا ہے بنا ان پتا ہے بنا رہا امید. پتا وہ بابا جی خشوشن اس کتاب دفر کیا کتاب کا نام ہے مسائل نو اس مکھی کی کہانی مکھی کی کتابیں پایا ایس گل انو نکات نو, نو گل خلاصا کی کیا سارے سکول کفر یاد کا ممبا کوفر کہڑے کہڑے نے ہر ایک کفر گلتا کوفر آئی ناج لا آئی نا یہ سارا لکھ کے نا حضرت جی قسم خدا دی کر کے آنا باقی ہوں میں کئی دہری ویچ کے نہ کئی مان میں کسمیاں میں ڈر لگ جاتا ڈر لگ کوئی پتہ نہیں کابق رو میں گرجن آ رہا ہوں یار دہی موسم چاہیے جنہوں نے یار بےدی لوگ اس کے دا بندہ اللہ تعالی جو ہے حقیقت بیان ایس گل دو تو تمہیں خصوصی دور کرنا ایس دو تو اگر آج ہماری درسگاہیں بد کردار ٹیڈیوں کم علم و بے عملہ ساتذہ سے لبرے ہے تو قصور کس کا کسی نصاب کا ہے جو اس قدر مردہ و بے روح ہے کہ پہلی جماعت سے ایم اے تک کی تمام کتابوں کا مجموعی اثر گلستان شادی کی ایک حکایت جتنا بھی نہیں ساک المدار تھالے تندیم المدار تھالے داڑے داڑے کی ہے لتی پہلی جب کریمہ شریف تو تے بخاری ترانے مجید تک یہ فاقل مدارس جو بندیاں ان برابر چرلویا برلویاں برائل رائے نے ادھر برابر ہے تنظیم چہم مسافری اعلی کر داڑی منا کی گلستان حکایت جتنا ہی نہیں حرکایت شادی پڑی ہے زندگی بدل جانے بچے ساری پڑھ کے اٹا بےمان بڑھ جا پھر نہ ہو ختم کر چڑیے تریم بھی ختم کر چی <سکت> <سکت> فون جڑی اگلے دن ہے, جو آئی ہے میرے کو مکالے موجود مکالیا ایس موضوع پرچاپور میں لکھا ہے کے کی سائنسی تحقیقات پیش کریں علماء اہل سنت کی, سائنس کی سائنسی تحقیقات پیش کریں اگے لکھا حضرت حضرت مطلب یازدیک آلہ حضرت علماء اہل سنت شامل نہیں یا شامل ہے تحقیقات غلط نے نہیں تو مقصد کی دلیف دلیل چلی آپ نے رد کی رد بلی مولوڈیا نے سوچا جی اصومت بنائی تنظیم تو حکومت بھی جی اصا خلاف لکھاوا گیا لہدر دیا گلا لکھائی تو سانک مارن گی تنظیم بندو ہوں اس بندے مکھی کتاب لکھ کے پاپا جی وقت ہو سن کتاب نکا نہیں جی وہ شرح میں شرح جی بندہ لکھتا تتا ہے لیکن لیکنو تعلیم واجت... میں گل کرنا مثال طور یار تمہارے بابے آدمر صاحب ساری بولی سکا اللہ آدم صاحب بولا چشتیہ رام آدم امراضہ پہلے سمجھتے کہ زبان دے تعلیم کا کی فرق ہے زبان دے تعلیم کا سارا موقف انگریزی تعلیم کو فر انگریزی زبان حرام لے گئے ہی ہے پہلا سڈا موقع تو سمجھو سارے لوگوں کا مطلب کی تعلیم نو کو فردو کہ تعلیم نفرت کہہ رہے ہیں کہ تعلیم ہر قوم دی اس کے مخصوص نظریات اور امال فکر عمل بابی تعلیم بابی فکر عمل ہے شیعہ دی تعلیم شیعہ فکر عمل ہے جو بندی دی اسی طرح چکرالوجی ہندو سکھ ہر کسی دی تعلیم مخصوص سو سوچ دامے قرآن پڑا دے لانتی. لیکن قرآن دن حضرت جی اپنی پچھل لو کافر دی تعلیم کی انگریز کی تعلیم کریں گے اسلام دی تعلیم ہے اسلامی و امال جنہوں اللہ تارا آنو راہ ملو سوال ہاتھ تعبیر فرمائیں اسلامی تعلیم کا خلاصہ زبان عربی کی ہے اسلامی تعلیم نہیں اسلامی تعلیم دا غلیم ذریعہ میڈیا ذریعہ لگی نا سکل نہیں تعلیم نہیں ایسا کہہ سکتے کہ عرب کی زبان عربی نہیں سی لیکن اسلامی تعلیم عربی معلوماتی اسلامی تعلیم جدا جدا انگریزی تعلیم پانی پا برتن ہو پشا بھی پا سکتے زبان برتن تعلیم مگروف ہے تشریف رکھو جیسے اچھا ہوں بابا جی تصا پانی بھی پا سکتے ہو دھو بھی پا سکتے ہو بھی پا سکتے ہو کیونکہ یہ برتن ہے عربی زبان کے برتن نے چبو جہال ہونا پیشاب پایا دنیا نے درکی شرکے تو جو تعلیم ہے تھی ہونا رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اس برتن نو صاف کر کے آپ سرکار نے وہ اسلام کی تعلیم دا پا دتا ہے تو اگریز زبان دے برتن نے اپنی تہذیب تعلیم کا دھو پا دتا ہے اپنا پشا پا دیا پی پیشاب اپنا اپنی زبان جی سی عربی زبان ابلی بنتی پی اسلام دشاق دا اسلام دی تعلیم دا انگریزی زبان پہلا ذریعہ بنی دے انگریزی تعلیم سارے برتن خالی جا کے عربی فارسی اردو ختم سب ختم کر کے اپنا سارا کچھ رکھ دتا پیشاب سڈے برتن استعمال ہو رہے ہیں خطر دیکھو یاد یہ یارویں جماعت یا نہیں ہوں چل رہی ہے معاشرتی تبدیلی سفا نمبر ایک سو ستاسی گیا کالج بک بھی کلور والے نے چھپتی معاشرتی تبدیلی کے رام میں رکاوٹ بننے والے کون کون سے ناس ہیں پہلے نمبر پر مذہب ہاں جو نہیں سوچ رہا ہے یار سارے مسلمان حضور دی حضورت کیوں باقی کیوں ہو رہی ہے اسلام کو دس جنا مذہب رکاوٹ سمجھنا ہے تو مذہب والا جڑا ہے وہ تو گولی بجنا انہوں نے اگر کتنا آ گئے وہ کہہ رہے کی لانا جی ہوں وزا تولا کیا مطلب ہزورے نا کس چڑھ گئے پورا کر رہا ترقی ہر وقت قبول کر رہا ہر وقت نوز بلا اسلام نو بدل بدل کے چنگا کیا جا رہا ہزور بہر چڑ گئے اس نے ہمیں ایسا واحد ڈال دیا جس کو ہم آپ بھی استعمال کرتے ہیں مثلاً آزادی نسواں عورتوں وغیرہ پر اسلام پابندی لگاتا ہے میں ناگر لنجروں پہلوانے سے مولوی پابندی لانے سچی گل بہت اسلام پابندی اسلام پابندی لگاتا ہے لیکن آج کل یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا اسلام من کے پھر آخر اہمیت نہیں رکھتا یہ دا مطلب اسلام اہمیت نہیں رکھتا بابا جی یہاں تک تسلیم نہ کر دے یہاں سے مولوی پابندی لانے ارے کوئی گل سمجھا جی وہ اسلام اسلام کو لیکن پھر اہمیت نہیں رکھتا پھر پردہ ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ عورتوں کو بھی مردوں کے ساتھ چلنا ہے تو پھر بادشی تبدیلی میں رکاوٹ پردہ ہے رکاوٹ نہ دیکھو نظر پردہ اور سود کو قرآن پاک منع کرتا ہے لیکن آج کل کوئی بھی معیشہ سود کے بغیر نہیں چلتی چناتی یہ بھی رکاوٹ ہے قرآن بھی رکاوٹ ہے بن گیا دسیا جی اگریز کا پیشاب ہے یا نہیں برتن کن ہوں اگر مثال سمجھانا دس بندے پیشاب پی رہے ہیں گلاس میں پیشاب بارہ پر سٹو گلاس ہل پلیت پرا سٹو گرد سچی کر رہے گل اگر کوئی دجال اٹھے ہو آس یار کما لے سی پاگل لگا نبی پاک گلاس نہیں سن چادر گرام گلاس نہیں تھا حضرت آدمل گلاس نہیں سن وہ گلاس پا کے گلاس پلیتے. پلیت گلاس میں بولیاں سکھائی حضرت آدم الاسلام نو رب نے اللہ اللہ تعلیم کر دینا رب جن تعلیم دے کو بچا سکتا ہے جن کا تعلیم دے گا سامنے سامنے ہے دور جان کی لوڑ ہے ہوں اصل نے انگلش زبان حرام لگ رہی ہے کیا مطلب فی ذات پہ ہر زبان وبا ہوں لیکن جب کسی چیز کام کو حرام کا ذریعہ بنا لیا جائے گا تو حرام لگائی بن جائے گا ایسے ہی ہوتا ہے میں مثال کے نام میں دیکھ رہا ہوں دیکھا میرا جائز نا جائز جائز اگر میں آرام کم جائد بھی حرام بھی کم جائز بھی ہے حرام بھی ہے کیوں جی ایکو کم جائز بھی حرام بھی ہے تو پھر ایکو زبان حرام بھی ہے جائز, جائز, جائز, جائز था था था था था بھی ہے جی بھی ہے زبان وہ رکھے اپنے کو لیکن جب زبان تعلیم دا ذریعہ بنے گی آرام ہو پھر پشاب انگریز دا لیکن ہوں کیونکہ سکول زبان اگریز تو بغیر انگریز دی تعلیم تو کتابہ تو بغیر نہیں لبھی اردو ساری زبان ہے وہ تو بغیر لب جاتی لہٰذا سکول کی انگلش حرام سکول کی عربی آرام سکول کی فارسی حرام سکول کی اردو حرام لیکن باہر اردو الا انگلام لگ لگا ہوا ہے کنجر ملا ہونا جنہیں سور دیکھی ہوں کلی ترجمہ فارسی جدید نصاب تنظیم جا شام ایس وقت کتاب میں کتوں منگائی ہے یہ بابا میرے کس نے دی کتاب نپی اتو پڑھن گیا سبق پڑھایا کنا سب دو سو اٹھارہ پٹان ہمیشہ خدا سے دعا کرتا اے خدا اس گدے کو مار چند روز بعد اس کی اپنی ہی گائے مر گئی اب تو خان صاحب بہت ہی تل ملائے اور بولے اے خدا اتنے سال تو نے بادشاہی کی لیکن ابھی تک گائے اور گدے میں تمیز نہ ہوئی پڑھائی اس لڑکے پڑھ دیا وہ کس ٹائم جو سندا سی تو اللہ تعالیٰ نے فضل لال دی مان اندر کھڑا تھی انہیں آخر یہ یار تو کون بھروستا جی یہ بنا دیتا ہے دجا لا کی آخر دینا کسی گاڑا لکھ دینا فارسی ہے میں لکھ دینا کتاب ساری کتاب اسلام دی لکھ کے پانچ سات میں گاڑا مان سب تک پیس جانا فارسی ہے مسلم فلاں لڑکا اے, فلاں اے, جناب حرام ہرانگا داسمان درشا جی اگر یہ ہوئی گل میں بنگال مفتی واسطے کر دینا اسے مدرسے کتاب لکھیں ان کتاب انہوں نے مدرسے کے دروازے ٹپ سکے گی آن دینگے خدا رسول گانا پڑھائیں جا رہی جی رات دس رہا پتا ہونا تھیوالا نماز گر جانا پکی شریف بنا رہی چکب بل بات نہیں کرتے مل کے نا کرتے ہیں زیادہ بندے بھی ہاں سب کو فردیاں میں کیا آنند ہے دون دو جان کے پھر شریعت کا فصلہ دیا کرو کہ اتنے ہر زمانہ کتنے جا رہا اور سارے سمجھ کے دا پھر حقیقت کا فصلہ دے رہے ہیں جا آ کر دشمن یار بندہ بہت کرنے یاد ہے جی, زی جی, زی زی假... جی میں ماشاء اللہ جی آپ میں نماز پڑھتا ہوں پانچ وقت کی پڑھتا ہوں دیکھیں آپ میرے گھر میں ماشاءاللہ اللہ ٹی تو ہے لیکن جی دیکھیں برا پروگرام ہی میں جی میرا سوا یہ گل پہلے نمبر پہ تھی نہ پہلے تو بیٹھ رہے ہو یہ پکا چلا رہے ہو تعلیم کے خلاف ہوگے تو پر چلے گا یہ جناب یہ آپ کیا بیان کر دیکھیں یہ گاڑی میں نے کہا یہ جزوی فوائد ہیں اور جو اس تعلیم کے نقصانات ہیں وہ کلی ہیں کلی نقصانات کے ہوتے ہوئے جزوی فوائد کو جو دیکھے وہ انتہائی بے وقوف اور مجرو دیوانہ ہوتا ہے مثال دیتا ہوں اگر ایک آدمی کو قتل کر کے تو اس کے زخم پاؤں پر ہو تو اس پر پٹی باندھنا شروع کر دے کوئی آدمی کاتے کو فائدہ ہوگا جی تل مکتون رشتے دار آخر یار ایڈا رحم دل بندہ ایڈا مہربان دسو یار ہاتھ پٹی بن رہا جڑا پو بھی پٹی در بن رہا بندہ کدو پیا جد بندہ نہیں رہا بندہ لتان وڈ کے کسے دیا تو وساخی کچھ دے لکڑا یار یار تو ہی انسان ہے یار زمین پہ چڑھنا نہیں ایسا ایڈے نالے لوگ اترا کے پیر کو بتے نہیں مار کے یتیم دشراست رات کے بیٹے آپ کی ساری خوراک کا ذمہ دار میں یتیموں پر بہت ترس لاتا ہوں امریکہ دم مار کے افغانیا بچے ماں پیوا جہا کوئی بچا بچا بسکٹ رہا لین گھوڑے تیری مہربانی تو سد کے جا ٹبر دبر بچے دا مار اس بسکٹ سٹ رہا اگو دلی سکوم بیٹھی سی سد کے جا امریکہ کی مہربانی تیار ویکو سی انسانیت کی پیادے کلی نقصان جزوی فائدہ یہ کلی فائدہ جزوی نقصان ٹھیک ہے کلی فائدا کے جزوی نقصان ہر سیا بندہ برداشت کرتا ہے دبئی لین جانے جی ڈاکٹر سوئی تن دیکھ نکلتی ایک بار کے نہیں لیکن کیوں برداشت ہو رہی ہے نقصان تو ہو رہا ہے بڑھتی پی ہے کیوں ہو سکتا اس سوئی دے تھی لڑائی کرو اگر ہم سایا لگتا تئی مار دروتری ہو جائے دخل بھی ہو سکتا میں نے سوئی ماری لیکن وہ سوئی مار کے تو پیسے الٹا جائے مہربانی بہت مہربانی بماری جائے گی کلی فائدہ ہونا تین پڑھایا تو ایسا پتہ نہیں کلی نقصان دے دیکھے کچھ بھی فائدہ کچھ نہیں ہوتا تو تے سفر تیز ہو گیا ہبا ہمارا پسینہ نہ ہو گیا تین پتا مسلمان گیا کی ہے وہ دین ایمان ایسے تعلیم نال گیا اسے شاید ایمان انسانی دین ایمان اخلاق روحانیت ختم دوشن. آداب ختم بڑے چھوٹے دی تمیز پردہ لانتی دنیا دی برباد انسانیت, انسانیت کی ختم ہے جب رئی پنڈ چاہیے بندہ گزر نا مسافر تو چلو حالے پنڈ والے دور بیٹھے تھوڑے تعلیم مز... یاروا خا. خا. رات ری ڈرا ہے روٹی پانی ٹوٹ جانا شہر چہر چار کیا جب دیتا ہے ہاں این ہوا ہوٹل ہی دسے نہیں رہ سکنا مہمانی لانتی دسنا ہو چڑھتے ہیں اچھا جدو ادھر جانے پریشان ہوتا پیچھے وستے پینڈو فسیا پینڈو فسیا لانتی نے جی ڈیفینس بندے کی جگہ <laughs> نہیں سرگی ہوں جنوبی خاص میں جسے کلی نقصان بربادی بار بھی فضا فوائد تیر اوترا تیر جنگ ورگا چہل کٹا جڑا ہے میں کہنا تینو پوچھنا تینو رب تعالی فرماوے تینو شکل بنانا تیری گدا تھی تینو کوٹھی دے باغ بٹھاو گا جی انسان کی شکل چاہ انسان کی شکل جائے تین چی رکھاں گا تیری شاید پسند کروں گا میںکی پسند کرا گا میں کھوتا بن جا تو پھر پامے جتنے مرضی میں کیا لانتی جس نے دنیا تو انسانیت گئی خدا رول چھوٹا دین ایمان کبر ساری ہر شے ماں ہے اپنی دھیل چلا رہی ہے پدار چلا رہی ہے چکل چلا رہی ہے خود ماں چلا پھر دی نچا ڈیڈی ڈیڈی ٹبر دا ٹبر چوت بی سکول ڈانس ہو رہا نچ منڈا بنیا کسی کا رانجاڑی کتے کا پوتر کھوتا تو بن گیا بہن چوت ہونے بوے باوے کو بوے جتنے بنے تو کھوتا میں جدو گنا ہوں رات مٹھاس نہیں گنے چ رس بھی نہ ہوٹھاس ہی نہ ہو مکئی فرق ہے ٹرک لے جاؤ شوگر ملک کلار گنا لیا تو گنا سکا کہ تین پیسہ روڑی نہیں پیسی یہ فیکٹری نہ سو دلا جی گنا مٹھاس نہ ہے رس نہ آلے تو بندہ انسانیت خدا کا اور برباد میں چلان پھر میں ایک گلوپ کی بڑا خرچ ہوا میں نے جناب میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ جس حال میں بیٹھے ہیں اس وقت آپ انگریز کے آگے ہیں یا پیچھے ہوں تو پیچھے میں پیچھے جنا تھا میں نے انگریز ماں چود ہے تسلیم ہے میںسولہ کریم کے پیچھے آؤ گے انگریز تگے ہونا سی جی پیچھے پیچھے تو میں اپنی بربادی درو مینو گا خوشی ہونی یار پیسہ لگا پرچی ستری پانچ میں کپڑے پائی بیٹھا میں نماز پڑھنا ماں بہن اگے جانا ہوگا میں پوچھنا بھی تیریا پچھلیا لکیر پورا دستیاں آ جہاں تیر تیرے صاف دستے پائیں گی ماں بیٹھ دے کے تکڑی بٹے نے کدی ہے تو نماز پڑے میں کس کھاتے دی جدو کا دی تہذیب اپنا یہی تیرا ایمان مگ گیا کیوں تہذیب کہتے فکر عمل کو تیرے اندر ایک جناب کرنے والا بندہ لیکن دیسی مجرم جرم اور تحریر میں فرق ہوتا ہے جڑا بندہ دیسی تک سکول دی تعلیم نہیں گئی تحریف نہیں گئی وہ زنا کرے گا مجرم سمجھے گا نہیں سمجھے, سمجھے, سمجھے گا لیکن جدو سکولی زنا کرتا ہے آتا میرا حق ہے دیسی عورت ساری اگر پردے تو باہر ہے تو انہوں آخان گے وہ آخ گی گنا ہے گنا گار لوگا مرکری ٹھیک ہے جس آخے گا یہ کشتی کی جب درد ہے میں پھر آنا میں پردہ دل دیا ہاں کپڑے جی پیو اپنے دیں پی اج تو بعد ستھن لا کے مان دیکھ کے جانے کی خیر نام ارادہ ٹی آر گارڈن بھی کٹ پھر چلی گلو جیسے سارا ڈیلچوی لانکا لنگیا نہ پیر صاحب جا رہے ہیں ہر جہاز دو تریا تھیچو سارے گاٹر کٹی پھرتے بھی کر رہ تا استاب جدو پڑھو گے نا یوں دے کہ یورپ ایک بدراؤ گندی میں بہنے والا گلط لکھا کلنے کا گندی نالی گٹر کو آندھر بدراؤ گندی نالی ایک گندی نالی گٹر ہے جس میں وہاں کے لوگ مکھیوں کی طرح غلازت چاہتے ہیں یارے داڑھی مجھ وہ گھومنا یورپ ایک گٹر ہے جہاں پر وہاں کے لوگ مکھیوں کی طرح غلازت آپ لے رہے ہیں سوال اے ہکایت شکایت جب لکھی نا جی مکھی کی پڑھو گے تو گٹر پاٹ کر سوڑا یہ دس بھی گٹر جو پدوی کرے گا گٹر کم پاٹ ہونا سمجھ گیا پڑھا پٹھان پھان دیا دکھایا اسمائر دے دیکھ تو آئے نا فکرا چلتا پیا محبت کرنا کوئی جرم نہیں ہے محبت خدا نے بھی کی ہے خدا کی قسم فکر چلتا پیا محبت یاد رکھنا ایک ملا تقریر کی وڈ لین بننے دے سبحان اللہ آخر معاف ہو جاتی ہے وہ سبان شاہ ابھی نہیں لکھے گا جی اللہ <سؤال> پڑھ رہے آرمایا کچھ سپارا پورا قرآن پڑھنی بخشی سکنا کیونکہ مجھ میری کو بھی امت نو راہ کےڑا پہ دینا ہے بالو جس جگ سننا گلشن کی تباہی کے لیے ایک ہی کافی ہے ہر شاخ پہ الٹا ہے سونا گولی مارے گا بسمیا پیار دلیل دلیل حدرت جی برطانیہ نے سر کا ختاب سلمان روشنی نتا ایک نمبر گستاخ رسول ہوں تھی دسو اگریزاں نزدیک سر کا خطاب کتنے فبیا رسول گستاخ رسول ہوں کوئی ہے مسلمان جڑا گوارا کرے میں سا... گستاخ رسول کی سات لے لے جی تا کر کے انگریز جدوں جدو بھی سر آخر بئیمان تٹو لانٹی تک تے منافق نو آخ پیر میرا نشان نے آخر جی مطلب شرا سر لگتے ہیں کر کے سادھو بھی آ کے سر میرے ساتھ پرمانے لبی صاحب نے جڑا وہ آ کے ساروں آدھے پراؤں کمار سنا دلتانی ملتان موضوع لگا سی جان گلانیاں خدمت ہوئی گل بیٹھے نہ میں یہ کیا میں آ بعد نظیر دیا میں گلانی نہیں ہو سکتا حوص اولاد ہوئے تو ایڈا گلا میں مان سکتا چنگا خون چنگا اثر رکھتا بڑا خوان بڑا اثر رکھتا یہ کیسے تنائی ہو اس بجال نے ہوں کی آرڈر جاری کیا دا ہیات پابندی لا لی ہوں میرے تازہ مہینہ ہو گیا پابندی لگی شہر لاہور تو باہر دی منظوری تو بغیر نہیں جا سکتا اس تھانے تو منظوری لکھا کے لائی بیٹھے ہیں ساری منظور دل ایت کیسپتال چلو کی پتا کتنا اگر جانا چاہیے ہے نا رہا تھا روسے احمد کالمی دا بیان ہے وہ دا عامر کالمی نام مراد کا گزالی ہے ماں پڑا نام مرادو میں اترے جو ہو جائے ہو جائے گزالی پتہ نہیں کتنے پڑھائے اس بیان دے میں داڑی مور تھا میرے والد صاحب مجھے کبھی داڑھی رکھنے کا نہیں کہا تھا عامر کادمی کا بیاں بیٹیاں کا کی بیان ہے بیٹیا کا بیان ہے کہ ہمارے ہمارے ڈیڈی نے ہمیں کبھی پردے کا نہیں کہا میں گھاری گھارا تارا امام غزالی کی فرما ہے امام غزالی آدھا ہے مرد اتنا غیرت مند ہونا چاہیے ہاون دستے کے ساتھ اگر عورت کچھ ٹوٹ رہی ہے نا تو غیر بندے تک آواز نہ پہنچے بڑے وڈے دے دور دے ظلم ہویا ہے دا سارا ٹبر جا یونیورسٹی تلندنگ اس لیے وڈے قدمی جہیا پینٹا پا کے نوکری کردی برطانیہ کلو گل کرو جی ماں چود نے انہوں کہ امت تباہ ہوئی تو ادھر ادھر کی نہ بات کریے بتا کے قافلہ کیوں لاجر سے غرض نہیں تیری رابری کا سوال ہے امتنوں نو ملے رابر تو پھر یار حالے امت ہوئے کتر کان خراب میں سیاح دی ہم فلاح لکھیں برابر ہوگا کسی کا بلب بلب جائے گا اپنے مکان پہ رات نا پنڈی تو آئے سی آلم جامہ مسئلہ پچھلا جی دسو ستا سال نہ کرو گا ٹھیک ہے مٹیالے ٹھیک ہے بارہ بجے ٹھیک ہے سر جمع پڑھانا جی ٹھیک ہے السلام علیکمات پیا ہاں بیٹا سکے بے شک نسیح دے جائے جی جی اس کا جو اور گناہ بھی لکھا جانا ہے نیکی بھی, بھی, بھی, نیکی بھی لکھی جاتی ہے ہر شہ لکھی جاتی ہے تقدیر تو بار کوئی شنی ہو سکتی تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علم میں جو تھا وہ لکھ دیا گیا ہے سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی اللہ کا علم اس سے انسان مجبور ثابت نہیں ہو سکتا جی کیوں اس وجہ سے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کو نیکی بدی دو راستوں اختیار اختیار تو ہے نا اگر اختیار نہ ہو بندہ وٹا مارد ایک بندہ وٹا مارتا ایک, ایک, مار ایک روڑا پیر پہ اپنے آپ ہوں روڑے نال نہیں لڑتا تو بندے نال کیوں لڑتا ہے؟ معلوم ہوا ہر بندہ سمجھ ہے کہ اختیار میں تینو اختیار ہے اگلے کی جرمدار بنتا ہے لیکن وٹا نہیں بندہ، پتھر نہیں بنتا معلوم ہویا کہ پتھر اور انسان میں ضرور فرق ہے انسان با اختیار ہے پتھر بے اختتار ہے بے اختیار کو پکڑنی ہوگی با اختیار کو پکڑ ہوگی میں بنا جی جی اللہ اللہ نہ کرے ناممکن ہے میں جی <cues> <Ih enều. coughs> <być> جسل کوئی بندہ طلب سچی رکھتا ہے میں کرنا حاصل نہیں ہو رہا تلا ضرور یاد رکھنا میری گل جن حاصل نہیں ہوا تلا پر کسور ہے بندے روے دے برابر تیرے گناہ <laughs> میرے ہلا کر کے پچھلیا نو چار وہ چھ باقیا تو جو کیتی کی معاف کر دیاں گا ہاں اچھے بابا اچھا اچھا اچھا اچھا مدرسے کھا رہے ہو مدرسہ جہرا چلا رہا بندہ سنو سنو جا بندہ مدرسہ چلا رہا ہے اگر صحیح اسلام دے مطابق مدرسہ چلا رہا سکول اتنے کو نہیں یہودیت اتنے نہیں تنظیم اتنے کوئی نہیں ہاں جی اللہ رسول وابیت کوئی نہیں بندیت کوئی نہیں کوئی بد عقیدگی کوئی نہیں سہی جا مدرسہ چلا رہا ہے وہ اپنی ضرورت معاش اپنی ضرورت کو پوری کر سکتا ہے شریعت رسول دی مکمل اجازت اے انہوں. ہاں اے ہے کہ ایاشیاں نہ اڑاوے ضرورت اپنی بیماری دا علاج ہے, سفر ہے آنا جان ہے رشتے داری ہے, یہ وہ جو کو چاہیے بندہ ہو اپنا چل پورا کر سکتا ہے اور اودے واسطے حلال ہے انہو کو جیڑا ہے ساڈی شریعت دا مسئلہ ہے جیڑا کوئی بندہ کسے دے کم واسطے وقف ہو جندا ہے کسے دے کم وچ مصروف ہو جائے گا تو او اس بندے دا خرچہ اس اگلے بندے تے پی جانا ہے مثلا اسلام دا قاضی ہے فاصلہ فیصلہ کرنا واسطے بیٹھا ہے عوام دے ان خزانے چکھاوے گا او بے شک امام مسجد ہے امام مسجد پنج وقت ہے کسے پاس ہن قابضائر ہے ہن کمانا تے ہے کوئی نہیں پانچ وقت نے بعد پابند کی وہ پابندی کا سکتا ہے کیونکہ پابند کی تھی کھڑے دکھے اسی طرح نے اذان دے رہا ہے یہ حرام نہیں ہو سکتا ہاں ہاں دیکھا یہ حرام جدو حرام چلا رہا ہے کفر کر رہا ہے نجائز کر رہا ہے پھر جنا سب آرام ہے اللہ اکبر نہیں جاؤ بابا جی جاؤ صرف اپنے مدرسے نو اللہ, اللہ اکبر ان شاء اللہ اتار کے جاؤ اتار کے جاؤ, اتار کے جاؤ. تو اس ذات دی رحمت واسطے ویکیا جائے کہ آغوش کم فلا ان شاء اللہ زور در سنگ مایوسی اسلام بابا جی بابا جی تڈے گنا میری عمر چالی سال تسی میرے جی میری پنڈے دی تے جی میں مایوس نہیں ہوا رحمت تو پنڈ بھی نال ہے لگے بھی آتے جناب کام ہی ہو رہا تسا کیوں مایوس ہوں بابا جی چڈو اس گل نو ان شاء اللہ کرو تے انشاءاللہ اللہ کی مدد ہوگی سب کے وظیفہ بابا جی سمجھو کہ میں کورج وڑ رہا دروازہ بند ہو رہا وہ میں پوچھ کے دس مفتی صاحب بول جانے پاکرست میں کیوں چھیٹ ڈالتے پیشاب میرا زمیر خریدنا چاہنا بےمان ہو جا میں سو روپے پچھے گا باقی کا حق مار لکھا سارا یورپ دا نظم اسی طرح یعنی نظم کی پابندی ہے ہوں یہ ویکنا بھی وقت کتنے وقت پر پابندی ایک منٹ نہیں ٹائم دتا ہے ٹکڑے سے جانا ہے کوئی ایک منٹ نہیں اتنا ہو سکتا مول سا ادا گھنٹہ لےٹ آسیح مسیح سے کل کرو ادا گھنٹہ پورا نماز پڑھو بندے اِسے واسطے مت نفر رکھا کم از کم کم دیکھو تے سہی اوقات کی پابندی کا لحاظ کرو دیکھو یورو کتے پہنچ گیا تیری بہن گوڑے دا ٹائم دیکھ ختم ہے اقبال ویکو کھانا بندہ تو کے تو اقبال زیادہ غور رمض و ایما اس زمانے کے لئے جو اے وائے وائے. اشارے گل کرنی اس زمانے واسطے کر مناسب نہیں ہندوستان یا پاکستان یا فلانا ارب ادم سابت دور ہو یورپ سارا دنیا پوری زمانہ پورا اشارے کن ایج گل نہ کرے جی بےکار ہے کیوں جی خود پتہ ہے کہ اربی اشارہ مکولا مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے یعنی مفت دس راستے یعنی مند کو ہی اشارہ کافی ہوگا چگل نو پیا نہ مراد چکی جے جدو گل کردار پاکستان پورے ملک دے شیف جی کے مفتی مشاعب شے مشاعت سارے کرنے جڑا انہوں نے نمائندہ دتا ہے لکھ کے ویج دینا دیکھو برابر سنت کی اسلامی تعلیم اسلامی تعلیم تو نہیں نہ صرف سنت برابر کیڈو کوئی سمجھیاں ہوں تو سابو پتہ ہے بغیر کو تو گڈو بیٹھے مکتے جناب میرا سوال ہے. ستر سال کا چکلے کا کنجن یار کرنا ہزار ہوا لالت ملی ہے سر اسلامی تعلیم نرابر کی کفر تعلیم دیکھا تو مطلب نکلے گا خدا نو برابر کر دیا رسول برابر کر دیا قرآن برابر کر دفعہ صاف لفظ کہ ستر سال کا چکلے کا کنجر دا ستر سال کا جناب دے نام ہے مفتی اگر ان دو سند دونوں پیش کیتی جائے ہاں مفتی صاحب دی توہین تو نہیں ہونی کیونکہ مفتی صاحب نو برابر نہیں کیتا گیا صرف سند کیتی گئی مزید سمجھایا کہ اے دسو بھی سند برابر کرنے دا مقصد کی ہوں یہ مقصد ہے کہ ایک دوسرے کی تھان سے ایک سند والے ایک دوسرے کی تھان استعمال ہو سکتے ہیں مقصد جب تو دس ایم اے دس بندے ایم اے والے انہوں نے ایک سنعد پڑھا دے ایک تھانے سارا ایم اے کی سند پڑھاؤ گے وہ کی مطلب مجھے جاتی ایم اے والے بندے کی جیتے لڑ ہوئی ہے انہوں نے دسا چ ہر ایک کام دے سائیک میں ستر سال دا کنجر تو ستر سال کی مفتی سنت دیکھ دیا گے مطلب تو یہ ہونا ایک دوسرے تھان سے استعمال ہوٹو مڑے والا جہا جناب کی مسلب سے جانا ختو لکھنا دیکھو سنعت برابر ہے لانتی جی چکلے کا کنجر تو مفتی کی سنعت برابر کرنے مفتی کا پکا نہیں بچتا کیون ہو سکتا ہے ایک دوسرے سے مطلب یہ بنا کہ ایک دوسرے تھان استعمال تو ایم اے دا ہے. وہ اسلام دا ہے ایک استعمال دوستوں اور برابر جدو پکا بچا لانتی ہو گئے اچھا ہوں اگلے دن ایک نمی گل نے انہوں نے کافر کی حرام سمجھ کے حرام جہاں سمجھ کے کام کرب بھی پیو تو کافر نہیں ہوتا اپنے ولوں سورا نے آخری جب بنا کے بھیجا ہوں یہ پتا نہیں سور دس پڑے پاؤ دو گلا ہوں تو کم تم کرنے ایک تو جن باہ سارے تسا دسنا کہ بیٹے ارام کام کرنا کہ علم نے سورکلام دیکھو گل میں جناب حرام کر کے مدرسہ ستمبیا نویوں کے بارے تیار ہونے بالکل ہلکے یاد رکھنا میری گل جس وقت بندے دا دل اور برائی والے پاسے مائل گا اس دل مس ہو جائے اس لیے حق حقیقت نظر آ ہی نہیں سکتی کتاب آ جان گیا میری گل یاد رکھنا کتاب گیا ہدایت تو خالی ہو سرف سان میری تھوڑی کتاب آ پتر جی فنون دے اعتبار سے ویکیا جائے تو ایم امام ایمام دتبار ویکیا جائے تو دجال ہے فرق وے یا امام لگتا ہے یا دجال لگ اس واسطے میں راج کر رہا سا میں تھوڑا خدا دے بندے آخر کرو یا اللہ میری اولاد عالم بن جائے فلان بن جائے یہ بن جائے کو جائے صرف یہ آخر کر میری ربا میری اولاد نو مسلم بنا دیا بن گیا تو عالم بھی بن جائے گا سارا کچھ بن جائے گا جی نہ ہو رہا عالم بھی جہنمی ہو سیا اللہ دے رسول نے اور سبحان اللہ سید علیہ وسلم دوا رتبا سا ابراہیم خلی اللہ علیہ کی دعا مانگ رہے تو فراغت و باگ ربنا رجالنا مسلم درریت مسلم اللہ کا سرور دیر پسمایل اپنا مسلم بنا میری اولاد مسلم رکھے مسلم کی مسلم دل جدو بولوں گے اس کا مطلب نکلے گا ایک تو آم ہی مانے چا سد خلیل مراد لے رہے باطن اللہ تعالی ہر حکم دے کے پورا جھک جائے انجے کہ اندر ماسا بھی نا کلک پریشانی تنگی پیدا نہ حکم آئے خوش ہو کے انتہار ظاہر ہی و بات نہیں ککھ نہیں پڑھیا یہ نہیں ساری دنیا دبا پی گیا بوجھا اس دولت گرگان دین بھی سال علم پڑھتے چار چار پانچ پانچ سال ہے. صرف جی میں مدرسے دے اس دنیا. واستے تلاش ہوں نا پھر وہ کئی سال رلتے سن صرف مرشد کا مل جیڑا نفس دیا شرارت اور اس دے خباستا نے وہ سمجھا سمجھاو نفس دیش سارا ہو, ہو اس کے اپنے عیب اس کو دکھاتا ہے ہوں ایک عجیب نقطہ ہے ایپ دکھا گا تبصیل عجوب کا مرلہ ہے نا یہ بندے نی نظر آ سکتا آس سلوک بے بس بغیر اراد ہر برائی والر اسلے بندہ آتا میں دہا کرتا ہوں برابر آخنا گیا مر جا سڑ جا تو چاہیے گزرنے تکبر تو آ ہی نہیں سکتے بڑی وڈی کرم نوازی ہوتی ہے حدیث پاک کے یار آ کہ بس رہو آپ اپنا حال ویکٹا کر کےلب مول کیوں ختم ہوئی لانتی ٹولہ بنیا ہے ماتا پتا دور سی نا انہوں نے دنیا دیا ستاں دنیا و سامان ساما جی اصا جانے فکرا وال لبنے فقیر انہیں تو دنیا کو کٹنا ہے اصل دنیاز نوایا حضرت رحمت اللہ علیہ اعلی حضرت پرل بھی رحمت اللہ علیہ کی تحقیقات کیا علاوہ دیکھے جی نا ہاں یہ لگے گا میں آخر دو گل گل ضرور ہے یا نزدیک خیرے خیرو جڑے بیٹھے نکالے یہ لاؤن بعد برادری ایک اے دیدی ایک نمبر لاؤنڈ حالات سننے ہو تو مروخ شاہ کو نہیں اچھے پڑھا پڑھتا مروخ شاہ صاحب آپ رحیم یار خان آپ نے ہاتھ وسایا حکیم لوگ نبال بڑا مل سا مولی شرم کر ہونے ہاتھ رسی چڑ دے بال ان کبارے ہوئے پے ای وڈی ضرورت کرنی ہے کہ اپنے آئم کرام اشلاف امت قرآن شرح اسلام کے مقابلے اٹھ خلونا اور ایسی گل کر دیں جہی ساری اسلام کی نفی کیتی جائے لانتی ترین بندے کام ہو سکتا ہے کہ بندے کا پتر پرستہ توں تو انگریز راضی رادی کرنے کر رہا گلا مواشرے رادی کرنے پہ کرنا اتھیری تھوڑی تیری وہ مشتحف سن انہاں دا اختلاف اللہ واسطے تیرا نفس پہ اتری دا پترا تو دا کرنا پتلا تو رساں دسو سائنس ایک لوڈی سبق ہے جس دے منہ دا میک اپ لباس آپ ہر وقت تبدیل ہو رہے ہے بیٹھی کسی بیٹھیے کسی کو ہر وقت نما قدم ہے پرانے جڑے سائنسدان سن وہ کہہ سن زمین یعنی جتنے سائنس نظریات ہمیشہ یاد رکھنا یہ غیر متا یقین یقینی بھی نہیں ہوتے تبدیل بھی ہوتے ہوں پرنے سائنسدان جنہیں نے کنجر تک, تک چلے جاؤ وہ سارے آدھے سا کے نکات ہونے کے سب سے جا سکا زمین ان کو نہیں انہوں نے نزدیک زمین ساتے ہونے والے لانتی وہ رہے زمین متارے یہ بھی سیارہ ہے اور گردش کر رہی ہے یہ خود ایک سیارہ ہے قرآن کی تفصیل دجال نو بندہ پوچھے کہ مطابق کریے جے جی آنے پر دلہا انہوں سائنسدان دیا نہ کہ نہیں آنا سوردہ بچا جو سائنسدان نے وہ بھی سینس داننے. تو یہ بھی سائنسدان نے توں آنے سائنس قرآن دی تفسیر کرو سائنس کے مطابق ہوں سوال یہ جی اصا کرنے ان مطابق یہ سائنس خلاف ہے جی انہوں کے مطابق کرنے تو خلاف ہے ہون تو دس کے دے مطابق کریے <تصح> <تصح> <تصح> پھر اس وقت دے دان انہ دے آپس دے نظریات جہن ہیں وہ مختلف ہیں ایک سائنسدان دعویٰ کرتا میں چاند پر پہنچ گیا یہ بھی تے سائنسدان کا دعویٰ دلے دل دے پوترا سور نسل لاڈے بال برادری دھی چو سائنسدان امریکہ اج تک دنیا چل مشہور ہے چاند پر پہنچ گئے چاند پر اسا ہوں وکھا اسا وکھانے کتاب امریکہ چھپی ہے خلائی سائنسدان ہے انہیں کتاب لکھی ہم, ہم چاند پر نہیں گئے کتاب کا نام ہے ہم نے حقیقتیں کھولی انہیں آخیا ناسا ایک ایجنسی ہے فریف امریکہ نال کروڑ ڈالر اس لائے کے ریگستان فلم بنائی اچھا ہوں اس شہان کے پوتر دلیل پیش ہے دیکھو جھوٹ ہی کو چودہ ہوئے تو ایک جائے مہا پارا چلو جی میں کہ سنانا قدرت میں گلو جناب کی پہ دلیل ہے دلیل یہ ہے چاند پر چلنے والے آدمی کا سایہ نہیں ہوتا کوئی منوا رہا میں پہنچ گئی کو منوان کا طریقہ نہیں چاند پر چلنے والے کا سایہ نہیں ہوتا اور اس فلم میں تو سب سایہ نظر آ رہا ہے رہے فون کے مطابق قرآن کریے لانٹی دا پوترا دالا قرآن پاک حقیقت زمانہ بدلے قرآن حقیقت قرآن سورج گروہ نہیں سورج گروہ نہیں ہوتا اور قرآن حدیث سے مکمل لکھا ہوا ہے جو بات لکھا ہے سائنس جان دیا ہے سورج گرو بھی نہیں بات حالانکہ وقت رنگ کا پوتلا شکران پاک جا فرما رہے دیکھنے والے جو دیکھنے والے ہیں یعنی انہاں دے مطلع دے اعتبار نال سورج غروب ہوں اور انہاں دے مشرق دے لحاظ مطلع دے لحاظ متا لے وہ فوک ان کے لحاظ اللہ تعالی فرما رہے گروپ ہوں ہوں باقی غروب دا کی مطلب ہے میں ایک مثال دیں اچھا ہوں اتو نکلنے سانڈی اکھا تو اوجل ہو گئے تصا کہہ سکتے ہو کہ میری اکھا تو غروب ہو گئے ٹکارا بات ہی کافلا غروب ہو گیا کیا مطلب ہماری آنکھوں سے او جل ہو دور. قرآن بن قرآن بنتا نہیں آختا زمین ڈبر منہ نہیں ہوں زمین کتنے لکھا اربی کا دکھا رہا کہ کافی خبر دیتی سی آتا اچھا چلو, نا چلو تو آلا آلا آلا جا رہا ہے کہ ہو گیا گیا کی مطلب مطلب مطلب تو جی جناب آخری کوٹ پاکستان کا فیصلہ ہوئے گا سپریم کورٹ توڑ سکتے گا کیونکہ وہ اچھی ادال کورٹ ہے بڑی کورٹ ہے اتے اپیل کرو گے وہ توڑ دیں اور سپریم کورٹ کے فیصلے کوئی نہیں توڑ شریت کو میں پوچھنا سڈے سیت لمبیا پاک سرکار دا فیصلہ تے سوا لکھ نبی نہیں توڑ سکتا تو اتھے بیٹھا اس ملک دے اندر کوٹے شامل ہوا ہے جیتے امام المرسلین دا فیصلہ انگریز دا حکم توڑ رہا ہے انگریز دا قانون توڑ رہا ہے دا اللہ دلہ تو دس مسلمان کے رہے <تصفح> ہوں دے مدد کر اللہ تعالی تو اگلے دن آیا دانش نانش نان بڑا برا فوجی ہے حاضر اتاسی وغیرہ سباگ پڑھ جی جیسوں کی گل والا ہے لکھتو کہ اس کو ہے بھی شعبیاں پگانے آئی چی ادراد تکیشتہ سنیندو چا چین نیونو آیا تھاک بڑے پران لائک بچ رہا ہوتا سندھا رات اتھر ہے تو بھی میرا بھی دین ایتے آج انچہ اچھا گمرا رہا ہے اندرا کے سامنے میں فوج نی تم چاہتا ایسے ٹی آ چکے کل آ چکے کل آ جائے گا لڑکا بھی ہے جی میں ایک دو دے مطلب کتنے اچھا لگتا ہے خیر نام رات کہنا اقبال کہ باپ نہیں کہ اقبال کہا کرتے تھے کہ میرا پہلا دور دور جاہلیت تھا فکر نہ بس ہر وقت ہی فلیت سوچ رہے چلو بس ای کر گے وہ کریں گے کاروبار کر گے پیسہ آئے گا یاشیا اڑا پلان کرا گے ملون کے اوتھے تے او اگلی پچھلی بتی کھڑی اتنے ساری دہڑی فلما کا چکا ان صاحب بڑے بڑے بڑے بڑے کلا جیسے میں داڑھی مڈاتا تھا مجھے والد صاحب نے کبھی داری رکھنے کا نہیں کہا تھا جی ہاں سارے کو اخبار پہ مرید خلاف ہو گئے نا پہ خیریں لڑکیاں بیان آیا چوریا انہ آ ڈیڈی نے کبھی پردے کا نہیں کہا وزیر بنا پردا کر دی وزیر کنتا جی ٹبر پردا حضرت زمانے کا چٹیا فکیا دلہا ہوئے تو حکومت لگے کی لگ جانا کیونکہ وہ تو سارا مگر ٹولا بیٹھا حضرت یاد رکھنا میری گل سی ایس پی جن افسران ہو جب تک انترا بھی دیمان کا ویکن افسر نہیں مل سکتا پوری پورا دہن واش جنوب آلک آش کروائیں کر لی کا دل میں دا کاری امر جہ امتحان اچ فسٹ آیا پورے ملک دیا کازمیاں کا چیلا کازمی صدر سی رنگیم دا مدر ہوں میرے کاری امر دوران امتحان سوال پوچھتا رہا ہے سب تو تہلو پرچال کر کے میں اٹھیا پڑیا ایک دن حضرت ترلیم پڑیا میں ایک دن وہ بھی اس طرح بھی اقبال اتنا شاہیس بیٹھا ڈورو تو میں ڈورو کول جا بیٹھا ترلیم تربیت شریف آ رہا میں ہاشے سوال لکھیا جو کردرت کی جی خوبی ہے جب یہ آشے سے لکھا سی سمجھ نہیں آیا حضرت میں اپنے آپ نہیں ہوا میں اسلے وقت کار دور پورا شاید. کرنے اگ د پٹرول پان لگا دور دل اس دن تک دھیرے دن آنا سر اگا پھر کی ہوا وہ پھر مرضی دس رب بس رحم سے ہونی شاید. خبر نسیب ہو فکر دامن ہو گئی غم دل میں لگ گیا کی بارہ مسلسل گھنٹے مس بارہ بارہ گھنٹے میری اکی جو تھوڑی رکاج کچھ کر سونے والی سونا ہو اپنا خوابش ہوں ان کی حضرت صاحب کبلا سائکل جا رہا ہے کربوز پیچھے لگے ہوئے ہیں خربو پسند نظر آنے پانچ سات دن بھی نظر آیا ایک دن بھی نہیں وہ کتب جا رہا ہے جو کچھ لینا اس سے لے لو مہنگا حالت آپ کو خواب والے الخاص میرے حضرت حدرت خواجہ محمد شفیع چشتی میرے ماما جی نے سکے ماما جی ہوں تو لاہور جی جنہ نے جو ہے مدرسے سب کچھ پرس یہ بھائی اصا خام کیونکہ سارے مدارستہ جو کچھ ماحول ہے یہ خام